لیے یہ دو صورتیں ان کے اترنے پر آپ نے یہ اظہار فرمایا کہ ایسی آیتیں ہیں کہ اس سے پہلے ہی آیتیں نہیں اتری مطلب یہی ہے کہ مضمون اس کا عجیب ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے حوالے سے اس کی پناہ چاہی گئی ہے تو پناہ چاہنے کا حکم دیا گیا یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے اور ظاہر ہے کہ جب اللہ یہ فرماتے ہوں کہ پناہ چاہو میری تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پناہ دینے کو تیار ہیں رضا <سلام> <سلام> <سلام> اللہ فلحق رز اللہ حکمتن بحا, بحا, بحاَ پہلی دونوں حدیثیں جو ہیں عبداللہ اللہ عمر کی ہیں یہ حدیث عبداللہ اللہ مسعود کی ہے رضی اللہ عنہم تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد تو بس دو آدمیوں کے اندر ایک تو وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس کو مسلط کر دیا ہے حق کے راستے میں اس کو لٹانے کا سلتا ہی مسلط کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کام پر کسی آدمی کا مسلط ہو جائے چھوڑتا ہی نہیں اس کو اس کو کہتے ہیں مسلط ہونا تو مطلب ہوا کہ مال جو اس کو اللہ نے دیا اب اس پر اس طرح سے خرچ کر رہا ہے جیسے بس ابھی اس کو چھوڑے گا نہیں خرچ ہی کر کے اور فی الحق حق کے راستے میں جس کو وہی صدقہ کہیں گے اور ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے حکمت وژ اور دانائی دی علم دیا اور وہ اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے حکمت علم پیغمبر جو ہے اس کو حکمت وہی دانائی اور اشدم ہے ظاہرے کہ اس میں قرآن پاک بھی آ گیا اور احادیث بھی آ گئیں کہ جس کو اللہ نے یہ علم دین دیا علم قرآن اور حدیث وہ اسی کے مطابق فیصلے بھی کرتا ہے اور اسی کی تعلیم بھی دیتا ہے یہ تو ان دونوں پہ فرمایا کہ ان دونوں پر رشک ہونا چاہیے وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابيان بن شهاب عن عامر بن باسل ان نافع, نافع ابن عبد ابن عبد الحارث لقي عمر باصفان وكان عمر يستعمله على مكه فقال من استعملت على اهل الوادي فقال ابن ابزه قال ومن ابن ابزه قال مولا من موالينا قال فاستخلفت عليه مولا کالا قاری بحادل اقوام عامر ابن واسلہ کہتے ہیں کہ نافع ابن عبدالحالث نے عمر رضی اللہ عنہ سے اسفان میں ملاقات کی اسفان مکہ مکرمہ سے بہت قریب ایک جگہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ناف ابن عبدالحالث سے ملے یا نافع ان سے ملے تو عمر ان کو مکہ پر گورنر بنا رہے مکہ کا امیر ان کو نافع ابن عبدالحالث کو بنائے ہوئے تھے تو وہ جب وہاں ملے تو حضرت من نے پوچھا کہ وادی والوں پر تم نے کس کو امیر بنایا یہ پورے مکے کے علاقے کے ہیں تو جو مکے سے باہر جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھیں وہ زمان آج بھی ہیں اگر آپ لوگ کو موقع ملے اور مکہ مکرمہ سے آپ اب تو خیر وہ ہائی وے ایسے بن گئے کہ وہ ہیں کہ آبادی چھوٹی چھوٹی نظر نہیں آتی لیکن اگر آپ اس طرف چلے جائیں جیسے مثلا جہاں وہ بڑا عمرہ بڑا عمرے کے واسطے لے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوٹا عمرہ کہتے ہیں تنعیم کی طرف اور جو بارہ میل کے فاصلے پر دوسرے میقات ہے عمرے والوں کے لیے سر اگر آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں تو یہ اصل میں اہل وادی کہلاتے تھے تو حضرت عمر نے پوچھا نافے سے کہ تم نے جنگل والوں پر کس کو امیر مقرر کیا انہوں نے کہا کہ ابن افزا کو تو حضرت عمر نے پوچھا یہ ابن افزا کون ہیں تو نافے نے کہا کہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں کئے ایک شخص ہیں مطلب یہ کہ پہلے غلام تھے وہ اب آزاد ہوئے تو عرب کے معاشرے میں جو غلام ہو اگر اگرچہ آزاد کر دیا گیا ہو مگر ایک دھبا اس کو لگا ہوا ہوتا تھا یعنی جو شریف گھرانے اور شریف خاندان ہیں وہ ان کے مقابلے میں ان کا درجہ نیچا ہی ہوتا تھا پہلے سے یہ بات چلی آ رہی تھی تو تمر رضی اللہ عنہ نے اس پر یہ فرمایا کہ تم نے ایک مولا کو ان کے اوپر خلیفہ بنا دیا اپنا اپنا نائب اسسٹنٹ ان پر ایک آزاد کرتا غلام کو بنا دیا جبکہ یہ جو جنگل میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عرب ہیں اور وہ اپنے بڑی اونچی ذات اور برادری کے لوگ ہیں تو کہیں مطلب یہ کہ اس کا برا نہ مانے وہ لوگ تو انہوں نے کہا نافے نے کہ وہ جو ہیں ابن افزا کتاب اللہ کے قاری ہیں اور فرائض جو ہیں وراثت اور انہیریٹنس کے مسائل جو شریعت کے اندر بہت مشکل مسائل ہوتے ہیں ان کا وہ عالم ہے تو یہ تو یہ مراد ہے کہ انہیریٹنس یہی یعنی وہ فرائض سے مراد عام شریعت کہ فرائض اور واجبات اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت کا عالم اور قرآن پاک کا حافظ اور قاری ہے تو اس لیے اس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے جنگل والوں کے اوپر تو عمر ردی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا کہ سنو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے اور اسی کتاب کے ذریعے سے دوسروں کو نیچے گرائیں گے کیا مطلب کہ جو اس کتاب کو لے لیں ان کا درجہ اونچا ہوگا اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں ان کا درجہ جو ہے نیچے ہوگا وہ نیچے گر جائیں گے تو مطلب کیا ہوا کہ دیکھو یہ کہنے کو تو آزاد کردہ غلام تھا اس پر ایک دھبہ لگا ہوا تھا یوں کہ بے عزتی کا لیکن چونکہ تم نے کہا کہ قرآن کا عالم ہے اور قاری ہے واقعی وہ اسی قابل ہے کہ تم نے اس کو اگر اپنا نائب بنایا صحیح بنایا علم بڑی چیز ہے تو علم کسی کو حاصل ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ کوئی دھبہ نہیں لگا رہتا علم نہ ہو تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ بھائی یہ کون سی برادری کے کون سی ذات کہیں علم نے تو پھر مسئلے کو ختم ہی کر دیا تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس اسلام کو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں غلامی تھی غلامی تھی غلامی تھی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں نے ان غلاموں کو آزاد کر کے ان کو کتنا اوپر اٹھایا کہ علماء بنے قاری بنے اور پھر اس کے بعد ان کو گورنری ملی اور امیر بنے مختلف علاقوں کے ظاہر یہ بھی تو مسلمانوں کا کارنامہ ہے یحیب قراۃ وعلیٰ مالکان ابن سیاب انعربت ابن زبیر ان عبدالرحمان ابن عبد القاری قالا سمیت و عمر ابن الصار یقول و سمیت و حشام ابن حکیم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرآنيها فكذت أن أعجل عليه ثم أمحلتها التنصرف ثم لبدته بردائه فجيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا انزلك ثم قال لي اقرا فقر فقرات فقال هكذا انزلك ان هذا القران انزل على سبط اهل ف اقرؤوا ما تيسر منه عبد الرحمن ابن عبد القاري کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہتے تھے کہ میں هشام ابن حكيم ابن حزام کو سورہ فرقان میں نے پڑھتے دیکھ سنا یہ آگے, کی آگے روایت آ رہی ہے کہ نماز میں تھے یہ نماز پڑھا رہے تھے حشام ابن حکیم تو نماز میں انہوں نے سورہ الفرقان کی تلاوت کی تو میں نے ان کو کیا الفرقان جو انہوں نے پڑھی تو جیسے میں پڑھتا تھا اس سے ہٹ کر انہوں نے پڑھی الفاظ کی ادائیگی بعض الفاظ کی وہ مختلف تھی اس ادائیگی اور پروننسیشن سے جو حدت عمر جس کے جو کرتے تھے اس سے ہٹ کر انہوں نے ان الفاظ کی ادائیگی سنی اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا تھا سورت آپ نے خود پڑھائی تھی اس واسطے میں تو اس کے مطابق پڑھتا تھا اب انہوں نے ہشام ابن حکیم کی قرآ کو جو سنا تو اس میں بعض الفاظ ان کی ادائیگی اور تلفظ پرونانسیشن اس سے مختلف تو یہ ہی کہتے ہیں کہ مجھے میں قریب تھا کہ میں ان کے اوپر لپک پڑوں یعنی میں نے نمازی کے اندر یہ ہوا کہ قرآن شریف کیسے پڑھا ہے ظاہر بات ہے کہ قرآن شریف غلط پڑھا جا رہا ہے تو نماز نہیں ہو رہی تو یہ خیال آیا اور انہوں نے کہا میں اس پر ابھی چپٹ پڑوں لیکن میں نے مہلت دی یہاں تک کہ جب وہ نماز پڑھ لی انہوں نے اور پھر گئے وہ نماز سے تو میں نے اپنی چادر لے کے ان کے گلے میں ڈال کے اس کو کھینچا اس کو حشام کو اور میں ان کو اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا اور میں نے کہا یار رسول اللہ میں نے اس آدمی کو صورت سورت القرآن پڑھتے ہوئے سنا جو آپ نے مجھے پڑھایا تھا اس سے ہٹ کر کے دوسرے طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو ان سے ہشام سے فرمایا انہوں نے ٹھیک اسی طرح پڑھا جس طرح میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اتری ہے یہ سورت پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تم پڑھو میں نے پڑھا آپ نے فرمایا اسی طرح اتری ہے قرآن. قرآن اترا ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرآن سات حرفوں کے اوپر اترا ہے تو جو تمہارے لیے آسان ہو اس کے مطابق پڑھو ابھی اس کی وضاحت بعد میں ہوگی ہو دو منٹ ہیں تو حدیثیں تو اس کے آگے اور بھی آ رہی ہیں آہ, اوکے. دیہ کئی کئی حدیثیں آ رہی ہیں اس واسطے یہ مضمون اس کی جب پوری حدیثیں آ جائیں گے جب میں اس مضمون کو کہوں گا سب عرف والا آنی جبریل علیہ السلام علی حرف فراجات فلم ازل استزد ہُوزیدنی حتا انتہا صبات احرف قال ابن و شہاب بلغنی ان تلق صبات الاحرف ان نماحی المرضی اللہ حرام یاد ہوگا جب بات چل رہا تھا اس میں جو حدیث آئی تھی وہ سورہ الفرقان کے بارے میں خاص طور پر سورہ الفرقان کا ذکر تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سورہ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا نماز پڑھا رہے تھے وہ صاحب اور وہ اس میں بعض الفاظ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے تھے جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیکھا تھا اور پڑھتے تھے تو ان کو بڑا غصہ آیا اور اس کو اپنی چادر اس کے اس میں اسے ڈال کے اس کے گلے میں اور اس کو کھینچے میں لے کے آئے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ غلط طریقے پر جیسے میں نے میں پڑھتا ہوں اس طرح یہ اس کے خلاف یہ قرآن شریف پڑھتا ہے تو آپ نے جب دونوں سے سنا تو فرمایا کہ دونوں ٹھیک ہیں تو یہ مسئلہ آیا تھا یہ حدیث میں اور پڑھ لوں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن اطبا کو حدیث سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبری علیہ السلام نے ایک ہی حرف پر قرآن شریف پڑھایا یعنی ایک حرف کا مطلب ایک ہی طریقے پر پر آ جاتے ان کی طرف رجوع کیا کہ مطلب یہ ہے کہ بھائی یہ ایک ہی طریقے پر نہیں ہو بلکہ ایک سے زیادہ طریقے ہونے چاہیے فلم ازل استدید ہو میں زیادتی کے بارے میں برابر مطالبہ کرتا رہا تو انہوں نے زیادتی کی یہاں تک کہ سات حلفوں تک پہنچے مطلب سات طریقوں پر پڑھنے کے بعد پہنچ گئی تو اس طرح سات طرح قرآن شریف کے بعد الفاظ کا پڑھنا یعنی بعد الفاظ کا سات طریقے پر نہیں بلکہ یہ پورا قرآن شریف جو ہوگا اصولی طور پر وہ سات طریقوں پر ہو جائے گا ظاہر ہے کہ وہ الفاظی ہوں گے قرآن شریف کے تو ابن صحاب زہری جو ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اس حدیث کو بیان کر کے کہ مجھے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ یہ سات سبرف سات طریقے جو ہیں وہ ان معاملات میں ہیں کہ جو جن کا حکم ایک ہی رہتا ہے یعنی ہے کہ حکم بدل جائے قراءت کے فرق سے پڑھنے کے فرق سے حکم نہیں بدلتا حکم تو جو کا تو باقی رہتا ہے بلکہ یہ کہ الفاظ اور ان کی ادائیگی میں فرق آ جاتا ہے یہ یعنی کہ اسی کو فرماتے ہیں کہ حکم میں فرق نہ آنے کے معنی یہ نہیں کہ ایک قراءت کے مطابق تو حلال ہو رہا تھا اور ایک دوسری قراءت کے ساتھ جو پڑھا تو وہ حرام ہو گیا یہ مطلب یہ کہ حکم جو ہے حرمت کا ہو گیا ایسا نہیں ہے. اب میں مثال دیتا ہوں پہلی بات تو اس سلسلے میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ میں نے کسی اور موقع پر بھی بتلایا ہوگا کہ یہ اختلاف قراءت دراصل آسانی کے واسطے ہے اور خاص طور پر اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن پاک اتر رہا تھا جن کی زبان عربی تھی تو وہ اپنے طریقے پر الفاظ کو ادا کرنے کے عادی تھے اب اگر یہ کہا جائے یہ تو غلط تو پہلے تو ان کو اس بات کے لیے ان کو ایک خلاف قائم کی جائے کہ آپ اپنا طریقہ چھوڑ کر کے اس طریقے کو جو قریش کا ہے اس پر پڑھ کیوں ساتھ اب وہی بات جو اردو کے اندر لکھنؤ والی اور دلی والوں کا اختلاف جس جی زمانے میں تھا اب دلی والے کہنے لیں گے لکھنؤ والوں سے تمہارا طریقہ غلط ہے ہمارے طریقے پہ بولو جی تو زیادتی کی بات تو اب آج بھی اگر دلی میں آپ جا کر دیکھیں جو, جو اصل دلی کے رہنے والے ہیں ان کی ادائیگی کی الفاظ کی الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ, وہ بھی کہ بعض دفعہ ایک, ایک لفظ ایک جگہ بولتے ہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا اور وہی لفظ کسی اور جگہ بول دیجیے تو وہ عیب بن جاتا ہے جیسے آ, ہ, ہمارے علاقے میں جو سہارنپور کے ضلع میں عورت کے واسطے لوگ, لوگ تو مردوں کو کہتے ہیں تو لگائی لگائی جو ہے وہ عورت کو کہہ ہیں کوئی یہ فصیح لفظ نہیں ہے بولنے میں استعمال ہوتا ہے عام لوگوں کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ لکھنے میں آتا ہے لکھنے والی جو زبان ہے اس میں یہ لفظ نہیں استعمال ہوتا لیکن عام بول چال میں لوگ استعمال کر لیتے ہیں کہ بھئی وہ لگائی لگائیاں یہ وہ لیکن ایک زیادہ نہیں ایک ساٹھ میل اور چلے جائیے میرٹ کے علاقے میں اور بلند شہر کے علاقے میں ساٹھ ستر میل چلے جائیں وہاں سے سارا پور سے تو یہ لگائی کا لفظ گالی بن جاتا ہے کسی کو اگر یہ کہہ دیا جائے لگائی ہے تو اس کے معنی یہ کہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ پیشے عورت ہے تو یہ لفظ ہے تو عورت ہی کے واسطے وہاں مگر وہ غلط عورت کے واسطے ہو گیا تو یہ محاورے کا فرق ہوا اسی طرح سے میں نے کہا کہ دلی کے اندر جو اصل رہنے والے وہاں کے ہیں تو ان کا جو تلفظ ہے اب کہ کوئی کہے کہاں جا رہا ہے تو وہ کہاں جا رہا بولتے ہیں ہاں جو ہے وہ یا سے بدل دی انہوں نے کہاں جا رہا تو وہ ان کے لیے آسان ہے اب کوئی آدمی اگر ان کو اس بات کا پابند بنائے کہ جاریہ چھوڑو تم جا رہا کہو تو, تو ایک اچھی خاصی لڑائی شروع ہو جاتی تو ایک مسئلہ تو ابھی نمٹا نہیں کہ قرآن ان کی اس کی زبانی کو اوپر جھگڑے ہو جائیں تو آسانی کے لیے یہ ہوا کہ جو عرب کے اندر جن کی زبانیں ایک خاص معیار کی اور اسٹینڈرڈ کی سمجھی جاتی تھی جن قبیلوں کی قرآن پاک کو انہی کے طرز پر پڑھنے کی اجازت دی گئی یہ ہے اصل ہو اب مثلاً بعض جو قبائل تھے ان کے لحاظ سے نون کے جو قاعدے ہیں مثلا نون ساکن کے اور دو زبر دو زیر دو پیش جس کو تنوین کہتے ہیں اس کے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر اس کے بعد یا اور واو اور اسی طرح سے یہ دو اور دوسرے حرف ہیں خاص طور پر یا اور واو آئے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو وہ غنہ کرتے ہیں ناک میں لے جاتے ہیں آواز کو جس کو نیزلائزیشن کہتے ہیں انگلش میں تو جیسے مئی عقول پڑھائیں گے ناک میں آواز آئے گی ضرور تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر میں ایک الف ادا ہوتا ہے اتنی دیر تک ناک میں آواز کو دراز کرنا ہے لمبا کرنا ہے مئی عقول یا یہ لیکن ایک دوسری کراط ہے کہ جس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں پڑھتے اس طرح وہ بلکہ یہ کہ جس طرح سے اور حرف ہیں مر رب ہے مر لد وغیرہ وغیرہ اسی طرح سے اس میں یہ ہے کہ میقول موال ویسے پڑھتے ہیں میقول موال اب ظاہر ہے کہ نہ تو لفظ بدلا ہے نہ اس کا حکم بدلا ہے ادائیگی اس کی بدلی ہے تو اب ایک کو دوسرے کا پابند بنانے بیٹھ جائیں تو جھگڑا جو ہے فضولیات میں آ جائے گا جو اصل مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھا وہ پیچھے چلا جائے گا جھگڑا ہو جائے گا کہ میں یقول ٹھیک ہے کہ میں یقول ٹھیک حالانکہ دونوں کا معاذ جو ہے وہ اپنے علاقے میں اسٹینڈرڈ کا ہے اسی طرح سے بعض جگہ یہ بھی ہوا کہ زبر اور زیر پہ اس کا بھی فرق ہوا اس کی وجہ سے ہوا کہ جو فائل تھا مفول بن گیا جو مفول تھا وہ فائل بن گیا جو سبجیکٹ تھا وہ آبجیکٹ بن گیا جو آبجیکٹ تھا وہ سبجیکٹ بن گیا لیکن عجیب بات یہ کہ اس سے مفہوم میں کوئی زیادہ فرق نہیں بنا جیسے فتلقہ آدَمُ مِن ربی كَلِمَاتٍ فَتَابَ فتح <عَلَي> اس میں تلقہ جو ہے یہ ورب ہے فیل ہے تو آدمر ربی آدم جو ہے اس کا سبجیکٹ ہے حاصل کر لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ حاصل کر لیا کچھ الفاظ کچھ کلمات تو ایک معنی یہ ہوئے اور ایک اور قرآب کے اندر اس کو پڑھا گیا ہے فت القا آدمہ مربی مر... آدم کلیماتون کہ آدم پر اتر گئے کچھ باتیں اس کے رب کی طرف سے تو ویسے دیکھا جائے تو جملے کی طرف جو ہے سیٹنگ وہ بدل گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ آدم نے حاصل کیا اپنے رب سے کچھ باتوں کو اور دوسرے میں معنی بنے کہ آدم کے اوپر اتر گئے کچھ چیزیں اس کے رب کی طرف سے مفہوم ایک ہی ہے مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ ہوا اسی طرح سے نقطوں کا فرق ہوا نقطوں کے فرق کی وجہ سے کیا ہے حرف بدل گیا مثلا یہ کہ سا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں اور تین نقطے کر دیئے تو وہی حرف بدل کر سا بن جائے گا تو اسی حرف کو اگر اوپر سے نقطے اٹھا کر نیچے رکھ دیئے تو وہ یا بن جائے گی تو ایک نقطہ رکھیں تو با ہوگی دو نقطے کر دیں تو یا بن جائے گی نقطوں کے فرق سے حرف بدل رہا ہے چونکہ اس زمانے میں قرآن شریف زبردیر پیش اور نقطوں کے ساتھ نہیں لکھا جاتا تھا بغیر اس کے لکھتے تھے اور وہ پڑھ بھی لیتا تھا اس کی وجہ سے بھی کچھ فرق ہوا اور اس کو بھی آپ نے چونکہ کیونکہ مفہوم نہیں بدل رہا تھا تو وہ اللہ کی طرف سے اس کو رکھا گیا گنجائش رکھی گئی جیسے سورہ الحجرات کے اندر ہے کہ یادین آمن ان جا اکم فاسکم بنا بہین فتح اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو فتح کے کے بیان کے معنی آتے ہیں وضاحت کے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو کلیریفائی کرو وضاحت اس کی چال واضح ہو جانا چاہیے مسئلہ قبل فتح ان انتصیب و قوم بغیر تحقیق کے تم ایک خبر کے سنی اور چر دوڑے تم کسی دوسرے کے اوپر غصے میں کیونکہ اس کے خلاف بات تھی تو یہ اس سے نقصان ہوگا پہلے تحقیق ہو جانی چاہیے فتحب کے معنی یہ ہوا اب اس لفظ کو دوسری قرآت میں پڑھا گیا فتح سبتو عرصوں کی تعداد اتنی ہے نقطوں کا فرق ہوا فتح سب تو ایک ہے سب بتو سا کی جگہ وہ دوسرے ارف کے اندر بے بن گئی اور تے کی جگہ یہ بن گئی تو فتح بین فتح سبتو فتح سبتو کے معنی کیا ہو جائیں گے تم جمع رہو کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم جمے رہو یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر جا کر چڑھ جاؤ اس خبر کی بنیاد پر تو بات وہی ہوئی کہ بھائی جم جانے کے معنی یہ ہوئے کہ ایک دم تم حملہ مت کر دو بلکہ یہ کہ صبر سے کام لو اور فتبینوں کے معنی ہوئے کہ بس تم اس بات کی تحقیق کر لو تو میں نے کہا کہ اس طرح کے فرق جو ہیں وہ قراطوں میں آئے تو اس سے نہ کوئی حلال حرام بنا اور نہ کوئی حرام حلال ہو گیا اس فرق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ نہیں ہوا کہ بھئی آپ نے خود سے کر دیا ہوگا بھائی ٹھیک ہے لوگ یہ تم ایسا کر سکتے ہو بلکہ یہ, کہ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل ہی سے بات کہی ایک طریقے کے اوپر نہیں رکھیے اس میں گنجائش ہونی چاہیے تاکہ دوسرے قبائل اپنے طریقے کے مطابق بھی قرآن شریف کو پڑھ سکیں یہ تھا وہ مسئلہ تو اسی لیے وہ سات کرتے اب تک چلی آ رہی ہیں اور اب وہ رہی تو اس وقت کے قبائل میں تھا وہ فرق لیکن اب وہ قبیلوں کے نام سے نہیں اب تو جو علماء اس فن کے جو ماہرین تھے جنہوں نے زندگیاں لگا کر اس, اس فن کو محفوظ کیا تھا اب ان کی طرف منصوب ہو گئی یہ قراطیں جیسے امام نافے ہیں تو ایک قراعت امام نافے کی بنی امام ابن کثیر ہیں اور اسی طرح سے امام ابو امر بصری ہیں امام ابن عامر شامی ہیں اور امام آصم کوفی ہے حمزہ کوفی ہیں یہ اس طرح سے سات کی بن گئی ہیں تو ان سات کی طرف نسبت ہوئی وہ اصل تو قبائل تھے یہ لوگ تو بعد میں آئے سب سے پہلے ابن عامر شامی ہیں یہ سنچالیس ہجری کی ان کی پیدائش ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو بہت ہی مقدم ہو گئے باقی اور دوسرے جو ہیں وہ دوسری پہلی سنچری کا آخر کا یا دوسری سنچری کے ہیں ہجری کے تو یہ ان کی طرف منسوب ہو گئی تو یہ کہنے لگے کہ بھئی ناسے کی قراط ہے یہ عصم کی قراط ہے یا عامر شامی کی قراعت ہے لیکن اصل تو وہ اوپر سے چلے آ رہی ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کی اجازت حاصل کی تھی اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ قراعتیں جب اگرچہ ثابت ہیں لیکن اس کے اندر تلفیخ نہیں کی جا سکتی تلفیخ کے معنی کیا ہیں کہ کوئی لفظ تو ہم نے ادا کر لیا امام ابن عامر عامرسامی کے طریقے کے مطابق ان کے کرا کے مطابق اس میں اپنی اسی قراوت کے اندر کوئی دوسرا لفظ جو ہے امام عاصم کے قرآ کے مطابق کر لیا تیسرا کوئی اور لفظ جو ہے امام حمزہ کے مطابق ادا کیا اس کی اجازت متفق علیہ کسی کے نزدیک پہ نہیں ہے تمام اس پن کے جو جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا ایک رات لو اور اسی کے مطابق پوری جتنا پڑھنا ہے وہ پڑھ لو یہ کر سکتے ہو کہ سب کو تم جمع بھی کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کہ ہر ایک کی جو ہے متعین طور پر مشقت ہو جائے پوری آیت اس کے مطابق پڑھو پھر اس آیت کو دوسرے کے مطابق پڑھ دو یہ کر سکتے ہو لیکن یہ نہیں کہ ایک اس کا لے لیا ایک اس کا لے لیا اس طرح سے کھچڑی مت پکاؤ اس سے روکا گیا صورت فقہ کے اندر بھی ہے تو وہاں بھی یہی بات اتفاقی ہے حد سنا محمد ابن عبداللہ ابن قال حدثنا ابی قالحسنا اسماعیل ابنو ابی خالدنا عبداللہ بن عیصا ابن عبدالرحمان ابن ابی ابی للا انجبدیا نبئی بن کابن قال قنت فل المسجد فدخل رجل يفليه فقرى قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرى قراءة سبا قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأ سبا قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسي من التكذير ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غسيني ضرب في صدري ففذت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف فرددت إلي أن هب على أمتي فرد إلي الثاني الثانية أن أقرأه على حرفين. فرددت إلينا أنهب على أمتي فرد إليه الثالث أقراه على, على سبت أهرف فلك بكل ردة ردتكها مسألة تسألنيها فقلت اللهم اغفر لأمتي اللهم اغفر لأمتي واخرت الثالث اليوم يغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام همم <تصفيق> ادیب حدیث کہ صاحب کس نے علوم کے دروازے اس سے کھل رہے ہیں ایک حدیث عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ بات معلوم ہوگی کہ ابئی بن کعب اقرا صحابہ میں کہلاتے ہیں یعنی قرآن شریف کو بہترین طریقے پر پڑھنے والوں میں صحابہ کے اندر ان کا شمار ہے یعنی عالم بال کہیے قاری القرآن عالم القرآن جیسے عبداللہ ابن مسعود ہیں ابئی ابنقاب ہیں ابو محسری کا بھی نام ہے ان میں اوبئی ابنکاب کے بارے میں تو اقراحم ابئی اب نقاب تمام صحابہ میں سب سے بہترین پڑھنے والے ابئی ابنقاب ہیں تو یہ جو امام آصم کوفی کی قراعت ہے جس کو ہم حف کی روایت سے پڑھتے ہیں یہ ان کا سلسلہ ابئی ابنقاب سے جوڑتا ہے ابئی نے کہا اس روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں تھا ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور اس نے اس طرح سے قرآن شریف پڑھا کہ مجھے اوپرا لگا اوپرا لگانے کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ ناچ پہ یہ ہوا انکر تو کا مطلب سم دخل آخر پھر دوسرا آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اس نے بھی قرآن شریف جس سے پہلے آدمی نے پڑھا تھا اس سے بھی مختلف اس نے پڑھی دونوں کی قرآتیں میرے حساب سے تو الگ الگ ہی تھی اور جس طرح میں پڑھتا تھا وہ اس طرح تو ایک بھی نہیں تھی جب ہم نے نمازیں پڑھ لی اب تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی نماز پڑھ رہے ہوں گے رات کی نمازیں ہوں گی اپنی اپنی نسلیں پڑھ رہے ہیں تو, تو ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے سب یعنی تینوں کہیے اور میں نے کہا کہ یہ جو ہے اس نے اس آدمی نے تو توقعات پڑھی قرآن شریف پڑھا جو مجھے اوپرا لگا ان دوسرے صاحب نے جو ہے ان سے بھی ہٹ کر کے الگ سے قرآن شریف کی تلاوت کی الگ طریقے پر مطلب یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب آپ اس کی فرمائے کہ یہ کیا ہے غلط ہے صحیح ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو حکم دیا کہ سناؤ قرآن شریف ان دونوں نے پڑھا آپ نے دونوں کی تحسین فرمائی مطلب بہت اچھا پڑھا انہوں نے کہا بہت اچھا پڑھا یہ ہے تحسین تو ابئی نے کہا آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو اس سے تقزیب آ گئی تقزیب کا مطلب کیا ہوا وہ تصدیق کے مقابلے میں ایک بات کو صحیح ماننا ہے وہ تصدیق کہلاتی ہے ایک بات کو غلط ماننا ہے وہ تقزیب کہلاتی ہے کیا مطلب ہوا تقزیب کا کہ میرے دل میں یہ بات آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ایک بات صحیح ہوگی ایک طریقہ صحیح ہوگا وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے میں نے پڑھا تو وہ بھی یہ میرے دل میں اس وہ تقزیب مگر یہ کہ یہ ہیں صاف لوگ کہ ایسی بھی نہیں جیسے جاہلیت میں تھی انہیں دور جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں تھا اس وقت تو اسلام کے تعلق سے ایسی تقزیب تھی وہ ویسی نہیں لیکن ہاں کچھ بات آ گئی میرے دل کے اندر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کیا چیز میرے اوپر جو اب چھا گئی ہے کیونکہ انسان کا دل جو ہے یہ اس کی کیفیت چھپ, چھپ نہیں سکتی یاد رکھیں یہ دل میں جو حالت ہوگی وہ ضرور انسان کے چہرے مہرے سے اس کا اظہار ہو جاتا ہے میں نے مجھے خوب یاد آ رہا یہ تو یاد نہیں کب لیکن میں نے کسی موقع پر بتلایا تھا کہ انسان کا غصہ انسان کی خوشی انسان کا غم وہ ہوتا تو دل کے اندر ہے وہ ساری کیفیتیں لیکن صورت دیکھ کر آپ پہچان لیتے ہیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آج جو ہے گڑبڑ ہے یہ حضرت جو ہیں کچھ معلوم ہوتا ہے بگڑے چلے آ رہے ہیں کیسے پتا چل گیا اسی طرح سے کسی آدمی کو کیا خوش ہے تو آپ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ آج تو بہت کھلے ہوئے ہیں کسی کو غم ہے تو بھی پہچان لیا جاتا ہے تو یہ کیفیتیں جو ہیں انسان کی دل کی ہوتی ہیں مگر چہرے پر اس کا اظہار آ جاتی ہیں اس کا اثر آ جاتا ہے اسی طرح سمجھا جائے کہ یقین یہ دو مقابل کی کیفیتیں ہیں تو یقین ہوگا دل کے اندر کسی بات کے سننے کے بعد چہرے پر جو ہے وہ کیفیت آئے گی جس کو دیکھ کر کے آدمی سمجھ جائے گا کہ ہاں اب اس کو یقین حاصل ہو گیا شک ہو تو چہرے سے وہ شک اور یعنی تقزیب والی کیفیت جو ہے وہ بھی نہیں چھپتی تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا وہ بھائی میں نے کو چہرہ بتلا رہا ہے کہ یہاں گڑبڑا ہو گئی تو ابیہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے سینے پر مارا تھا ایسے ہاتھ مار دیا ففیس تو آلہ کا یہ میں نے کہا کہ ایک مستقل ایک علم ہے کہ اب اس کو کیا کہا جائے کون سی سائنس سے اس کو جو ثابت کیا جائے کہتے ہیں کہ میں پسینے پسینے ہو گیا آپ کا ایک ہاتھ مارنے سے میں پسینے پسینے ہو گیا چلیے صاحب یہاں تک بھی نہیں سمجھا آ رہی ہوگی بات ہو گیا ہو گیا جی پسینے پسینے ہو گیا زور سے مار دیا ہو گا کہیں سمجھ آیا ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں پسینے میں ڈوب گیا بلکہ صحیح ترجمہ تو یہ ہوگا کہ میں پسینے میں ڈوب گیا صرف تو فاضہ یا فیزو کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے پورے طور پر آ جائے یہ پہنچ جائے میں پسینے میں ڈوب گیا اور ایسا لگا جیسے میں اللہ قبھان ہوا تعالیٰ کو بالکل صاف دیکھ رہا ہوں اب تو کیا کہیں گے سمجھ میں ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی تو نہیں تھی کہ چوٹ لگی زور سے سینے میں تو ان کو پسینا آ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر پڑا رہا چوٹ پڑ گئی ہوگی تو دل پہ چوٹ لگی تو پسینا آ گیا مسئلہ وہ نہیں تھا وہ تھی برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک تھی اور معاوضہ تھا بات یہ ہے کہ ایک اس طرح بھی سمجھیے یہ تو میں اس کو صرف معاوضے یعنی کہتا بتانا چاہتا ہوں کہ معاوضہ نہیں تھا بتانا یہ اس کو سمجھنے کے واسطے کہ کیسے اس نے اثر کیا ہوگا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے بدن کے اوپر آپ ہاتھ رکھ دیں تو اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بہت ہی پریشان ہے کسی تکلیف کی وجہ سے کسی غم کی وجہ سے کسی صدمے کی وجہ سے تو آپ جب اس سے بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ چائےرے کے منہ سے بات بھی کرتے ہیں مگر اپنا ہاتھ اس کے بدن پر کے اوپر رکھتے بھی ہیں اور اس سے اس کو بڑا سکون ملتا ہے اس کا ہاتھ کے رکھنے سے زبان سے بھی آپ بول رہے وہ الگ بات ہے لیکن جو آپ نے ہاتھ رکھا اس سے بڑا سکون اس کو ملا ہے تو معلوم گا کہ ٹچ کرنا جو ہے بدن کا بدن سے اس سے کیفیتیں بدل جاتی ہیں انسان کی تو اب آپ سمجھیں کہ اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر اس طرح سے رکھ دیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کیفیت بدلی ہو اور جو تقزیب کی با والی بات تھی وہ اب تصدیق کی صورت میں بدل گئی اور یہ پھر مزید برکات یہ حاصل ہوئی کہ صاحب اب تو ان کے سامنے وہ سارا, سارا عالم کھل کے آ گیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا اثر تھا اس سے معلوم ہوا کہ جس کو کہتے ہیں تصرف کرنا تو تصرف کرنا کسی انسان کے جسم کے اندر یہ ممکن ہے تو آ, اب آج جو یہ علاج معالجے کیے جاتے ہیں آج کے ہمیشہ سے بھائی تصرفی تو ہے ایک انسان کو آپ دوا پلاتے ہیں وہ دوا کیا چیز ہے کہ چھوٹی سی ایک گولی ہے ٹیبلٹ ہے کیپسول ہے وہ پہنچا اس نے پہنچنے کے بعد جو سسٹم تھا جسم کے اندر اس سسٹم کے بگڑنے کی وجہ سے جو چیز جو بیماری کی شکل بن رہی تھی اس سسٹم کو وہ نارمل کر رہا ہے تصرف ہے کہ نہیں اتنی چھوٹی چیز جا کے تصرف کر رہی ہے اچھا صاحب چلیے آپ نے اچھا صاحب یہ نہیں ہی بات. دوسرا سمجھ میں سمجھیے آپ پھوک آپ کچھ پڑھ کے پھونک مار دیتے چاہے وہ جادو کی وجہ سے ہو یا کسی اچھے عمل کی صورت میں وہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اب تو مستقل ایک خاص میڈیسن جو ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے کہ صاحب وہ ان اس طریقے پر علاج ضرور کیا جا سکتا ہے تو اب یہ سائنس والوں کا تو دماغ خراب ہے بگڑا ہوا ہے انہوں نے کہا میوزک سے علاج کریں گے سوچ میں چلو بھائی میوزک سے علاج کروں تو اب آخر یہ تصرفاتی ہی تو ہیں آوازوں کے تصرف ہوں یا ہاتھ رکھنے کا تصرف ہو یا کسی اور چیز کا بدن میں داخل کر دینے کا تصرف ہو یہ سارے تصرفات ہیں تبدیلیاں تو انسان کے جسم کے اندر تصرف کرنا جو ہے یہ بہت سی اس کی صورتیں ہیں اور وہ ممکن ہے تو اب اگر کرامتوں سے اور معجزات سے تصرف کیا جا سکتا ہو تو اس کے سمجھنا اگر کسی کے لیے مشکل ہو رہا وہ جانے لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ لئے معاوضہ تھا کیونکہ نبی نے تصرف کیا تو وہ اچھا تصرف ہوگا اور ایسا تصرف ہوگا کہ یہ عالم پورا کا پورا کھل گیا اور اللہ سبحانہ و تعالی کو بھی دیکھنے لگے بھلا بتائیے کہ جب آپ کے تصرف کی وجہ سے ایک صحابی کے اندر یہ کیفیت آئی تو جس نے تصرف کیا اس کے اندر کیا کچھ ہوگا سمجھ میں وہ کتنا قریب نہ رہتے ہوں گے اس عالم سے اپنی ان احوال میں اور اپنے احساس اور شعور میں کہ ہر وقت وہ عالم بالا سے اپنے آپ کو قریب دیکھتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے جو اس لفظ سے ہمارے سامنے کھل کے آیا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یا آپ کے متعین کاملین جو ہیں ان کا مقام کیا ہو سکتا ہے اس عالم کی نسبت سے اس کا سمجھنا آسان ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اوبئی میری طرف حکم بھیجا گیا تھا کہ میں قرآن شریف کو ایک طریقے پر ایک حرف پکڑوں میں نے جو ہے ردب تو کا مطلب الہی اللہ سبحانہ نہ کی طرف میں نے اس کو لوٹ پلٹ کیا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں اور میں نے کہا اور اور یہ ہے ردت رد, تو میں نے ادھر اس کو لوٹایا کہ نہیں میری امت پر آسانی کر دی ہے یہ دیکھیے معلوم ہوا ایک طریقے کا پابندی کرنا جو ہے وہ دشواری کا سبب ہے تو لہذا کئی طریقے اگر ہو جائیں گے تو امت کے لیے آسانی ہوگی تو کہتے ہیں کہ میری طرف دوبارہ لوٹ کر کے آیا حکم اور دو طریقوں پر مجھ کو پڑھنے کے لیے کہا میں نے پھر اسے واپس کیا اور میں نے کہا کہ میری امت پر آسانی کیجیے تو میری طرف تیسری مرتبہ لوٹا کر کے حکم آیا اور کہا گیا سات حرفوں پر پڑھا جائے گا اور اس کے بعد مزید یہ حکم وہاں سے آیا کہ تم نے جتنی مرتبہ ہماری طرف لوٹایا تھا اتنی دفعہ تم کو ایک حق دیا جاتا ہے کسی بات کے مانگنے کا وہاں سے بھی مہربانی ہے ظاہر ہے کہ رہے. وہ جس کو کہتے ہیں بندہ کیا ہے مولادے بندہ لے والی بات ہے اللہ نیا دینے پہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے تو کہا کہ تم نے دو مرتبہ جو تین مرتبہ لوٹایا تھا ہم نے لوٹا دیا تمہاری بات کو ٹھیک ہے اب ہم اس کے اس کے بدلے میں کیا ہے تم کو ایک, ایک حق دیتے ہیں کہ اتنی مرتبہ تم کوئی اور چیز مانگو گے قبول ہوگی یہ ہے حاصل آپ نے فرمایا اللہ مففلی امتی اللہ مفیلی امتی یہ دو, دو حق تو اس طرح استعمال کر لیا اور وہ دونوں حق بھی اپنی امت کے لیے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے اور آپ نے اس کے بعد فرمایا وہ تیسری جو ہے تیسرا حق اس کو میں نے اس دن کے لیے موخر کر کے رکھ دیا ہے کہ جس دن ساری مخلوق میری طرف متوجہ ہوگی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے جرعل قدر پیغمبر بھی وہ کون سا دن ہوگا ظاہر قیامت کا دن شافع میشر ہوں گے تو اس دن جو ہے وہ تیسری دعا کو حق کو وہاں آپ استعمال کریں گے تو معلوم کہ اپنے کام کے لیے تو کوئی نہ ہوا امتی کے واسطے لوگوں کے لیے ہوا دوسری سند وہ اح ابن المسنى و ابن بسار قال ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ عن الحكم عن مداد عن ابن ابي ليلہ نبي عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند اطات بني غفار قال فاتاه جبريل عليه السلام فقال ان الله يعمرك ان تقرا امتك أمتك القرآن ولا هرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتى الثاني فقال إني الله يعمرك أن تقرأ أمتك القرآن ولا هرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالث فقال إني الله يعمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثل ثلاسة أحرف فقال اسلّہ معافت و مقصرت و اَن امتی لاطتی قزارق اہ رابعہ فقال ان اللہ امرکان تقرا امت ق القرآن علی صبط احرف قرا علیہ فقط اصف بات چل رہی تھی کئی قلعتوں کے ساتھ یا الفاظ کے فرق کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کا معاملہ تو وہ پہلے بھی آ چکے ہیں یہ ایک حدیث اور ہے اس باپ کی باقی اس میں وہی اپنے کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو بنوار کے جو تالاب تھا جس کو پانڈ کہتے ہیں اس کے پاس تھے آپ تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی امت قرآن شریف کو ایک ہی طریقے پر پڑھے اللہ حرف بس ایک ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے معافی اور مغفرت کا طلبگار ہوں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی کہ وہ ایک ہی طریقے کے سب پابند ہو جائیں پھر حضرت جبریل دوسری مرتبہ آئے اسی وقت اور انہوں نے کہا کہ اللہ حکم دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کی امت قرآن شریف کو دو حرفوں پر پڑھ یعنی دو طریقوں پر پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے اس کی معافی اور مغفرت کا طالب ہوں میری امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی پھر حضرت جبریل تیس مرتبہ پھر پلٹ کر آئے انہوں نے کہا کہ اللہ حکم دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کی امت قرآن شریف کو تین طریقوں پر پڑھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں اللہ سے اس کی دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کی امت قرآن شریف کو سات حرفوں پر پڑھے گی سات طریقوں پر اور جس طریقے سے بھی انہوں نے ان میں سے پڑھ لیا آلیہ ہی کا مطلب ان طریقوں میں سے جس طریقے پر بھی انہوں نے قرآن شریف کو پڑھا فقط اصاب وہ ان کا طریقہ صحیح ہوگا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ سات کرتے پھر جو ہیں وہ مسلسل چلی آئیں اور اب ان کی نسبت جو ہے وہ ان امہ کی طرف ہوتی ہے میں نے ان سب کے نام پچھلے ہفتے سنائے بھی تھے کہ نافع ابن کثیر ابو عمر بصری ابن عامر شامی امام حمزہ اور امام عاصم اور امام کسائی یہ جو ہیں یہ سات امہ کی طرف پھر یہ منسوب ہو گئیں یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کے موجد ہوئے بلکہ یہ کہ انہوں نے ان سب کو جمع کیا ایک خاص اس کراط کو اور اس اس یکجا کر کے اس کے اصول اور ضوابط جو ہیں ان کو روایت کیا تو وہ اس واسطے ان کی طرف منسوب ہو گئی یہ سات کراطیں جن, جن کے میں نے ائمہ کا نام لیا ہے جن کی طرف یہ منسوب ہیں ان کو متوطر قراعتیں کہا جاتا ہے اور قرآن شریف کے تواتر سے ہے تو یہ قرآے سب کے سب یہ متواتر ہیں اور ان میں سے جس طرح بھی جس قراعت کو بھی لیں گے وہ قرآن شریف ہی ہوگا ان کا نماز کے اندر بھی پڑھنا درست ہے اور نماز کے باہر بھی پڑھنا درست ہے ان کے علاوہ تین قرعتیں اور ہیں وہ مشہور کہلاتی ہیں وہ متواتر نہیں یعقوب حضر کی ہے اور اسی طرح سے کسائی کے بھی ایک اور دوسری ہے تو یہ جو ہیں مشہور کہلاتی ہیں ان مشہور قرعتوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کو تعلیم کے لیے پڑھنے میں تو کوئی بات نہیں ہے تو مگر یہ کہ نماز کے اندر ان کو قرآن شریف کے طور پر پڑھنا علما نے اس کی اجازت نہیں دی صرف متواتر سات کراطوں میں سے کسی ایک کراط کو اور ان میں سے جو روایتیں ہیں ان کو لے سکتے ہیں تو آسانی ہو گئی اس سے میرا ایک دفعہ تو اللہ تعالی کا احسان قبولیت کی بات ہے کہ دنیا بھر میں ہفس کی روایت پڑھی جاتی ہے اور اسی کو قبول عام حاصل ہے اب ماہر قاری ہوں تو وہی اپنا دوسری قراعتیں پڑھیں وہ الگ بات ہے لیکن جیسے فقہ حنفی جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ اس کا رواج ہوا اسی طرح سے امام حفظ جو ہیں ان کی روایت کو جو امام عاصم سے لیتے ہیں اس کا رواج دنیا میں اس طرح ہو گیا کہ دوسری قراعتیں جو ہیں وہ ان کا جاننے والا اور پڑھنے والا وہ بہت ہی بہت ہی کم ہو گئے ایسے میں نے کہا ماہرین ہی ہوتے ہیں اس واسطے ہم نمازوں میں بھی پڑھتے اور سنتے ہیں وہی حفظ کی روایت ہے میرا ایک دفعہ جانا ہوا اندرس تو وہاں میں ایک جگہ عشاء کی نماز ایک مسجد میں پڑھی تو وہ انہوں نے جو ہے میرے لیے پہلا موقع تھا کہ امام ورش کی روایت میں انہوں نے قرآن شریف پڑھا نماز کے اندر بہت بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی یہ پہلا موقع ہے کہ مجھے حفظ کے علاوہ کسی اور روایت میں بھی نماز کے اندر کوئی سنانے والا ہے تو پھر میں نماز پڑھ کے میں روکا اور ان سے ملاقات کے لی میں تو خیر وہ زیادہ لوگ تو تھے نہیں نماز میں تو امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے پہلا موقع آیا کہ میں امام حفظ کے علاوہ ورش کی روایت میں میں قرآن شریف کو نماز میں سن رہا ہوں خیر پھر میں نے ان سے کہا کہ آہ جو امام ورش جو ہیں وہ میں ہیں یعنی طول کرتے ہیں تمام مدوں کے اندر کم از کم تین علیف اور یہ پانچ الف کے برابر تو آپ نے جو ہے طول نہیں کیا اس کی کوئی وجہ ہے تو خیر بیچارے اچھے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میری غلطی ہے تو لیکن پھر بھی بہرحال امام ورش کی روایت میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا آپ جو کہاں کے کہ ہیں کے ہیں مراکو کے تو کیا وہاں یہ روایت اس کا رواج زیادہ ہے تو کہنے کے کہ ہاں امام ورش کی روایت کا وہاں رواج ہمارے ملک میں زیادہ ہے تو اس لیے ہم اکثر و بیشتر اس روایت میں پڑھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات معلوم کر کے نئی بات تھی میرے لیے حد ابو بکر ابن ابھی شیب اب ابن نمیر جمی ان وکی کال ابو بکر حدثنا دسنا وکی انل عن أبي وائل قال رجل جاء رجل يقال له نهيك ابن السنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أعصيت غير هذا قال إني لا أقرأ المفصل في ركعة فقال عبد الله هزا كهز الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسق فيه, فرسق فيه نفع إن أفضل الصلاة والركوع والسجود إني لعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأن بينهن سورتين في كل ركعة ثم قام عبداللہ فدخل علقم فی اسری ثم خرج فقال اخبرنی بہا قال ابن نمیر فی روایتی جا رجل من بنی بجیر الی عبداللہ ولم یقول انہو ایک ابن سنا یہاں سے مسئلہ آرائے اس باب میں قرآن شریف کو جلدی جلدی نہ پڑھا جائے قرآن شریف کو آرام سے ٹھائر ٹھائر کر پڑھیں جلدی جلدی پڑھیں گے گھاس کاٹنے کی طرح سے ایک تو حقیقتاً اس میں قرآن کا وہ ادب اور احترام جو ہے وہ نہیں ہے تو جو کام جلدی جلدی کرنے کا ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اس, اس کام کی اہمیت جو ہے وہ دل اور دماغ میں نہیں نمبر ایک نمبر دو جو ہے وہ یہ کہ جلدی پڑھیں گے تو وہ بس زبانوں سے نکلتا چلا جائے گا بغیر سوچے کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو اس کا اثر دلوں پر ہوگا دل پر ہوگا پڑھنے والے کے بھی اور سننے والے کے بھی تو زیادہ قرآن شریف جل جلدی پڑھنا اس سے کہیں اچھا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کا پڑے اگرچہ تھوڑا پڑھا جائے یہ ہے مقصد اس باب کا اس میں جو حدیث لائے ہیں وہ یہ کہ ایک شخص آئے ابو وائل سے کہ ایک شخص آئے جن کو نوئے ابن سنان کہتے ہیں کہاں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی کنیت ہے عبداللہ ابن مسعود کی ابو عبد الرحمن تو نوح نے کہا کہ ابو الرحمن آپ اس حرف کو کیسے پڑھتے ہیں یہ جو, جو لفظ ہے اس کو کیسے پڑھتے الف کے ساتھ پڑھتے ہیں یا کے ساتھ کون سا لفظ ماں ان غیری آسن یہ آسین پڑھتے ہیں کہ یاسین پڑھتے ہیں اور وجہ وہی ہے قراتوں کا فرق ہے ایک قرأت میں غیر آسین ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں حفظ کی روایت میں لیکن جن کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ جب کثرے کے بعد حمزہ اور مفتو آئے تو پھر اس کو وہ بدل دیتے ہیں یا کے ساتھ کیونکہ یا کثرے کے مناسب ہے اس لیے غیر یاسن پڑھیں گے اس کو امام ورش کی روایت یہی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح پڑھتے ہیں تو عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا نے اس لفظ کے علاوہ سارا قرآن شریف جو ہے اس کو کور کر لیا ایک ہی لفظ رہ گیا تجھے پوچھنے کو مطلب یہ ہوا یہ انہوں نے کہا تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا, کہا کہ میں تو ایک رکت کے اندر پوری مفصل پڑھ لیتا ہوں مفصل جو ہے وہ ان صورتوں کو کہتے ہیں جو لمبی صورت ہیں ایک تو مین کہلاتی ہیں می ات ان سے وہ صورتیں کہ جس میں سو آیتیں یا اس سے زیادہ ہوں ان کو تو مین کہتے ہیں اور اس کے بعد جو آیتیں جو سو سے کم جن میں آیتیں جو صورتیں جن میں سو سے آیتوں سے کم ہیں ان کو مفصل کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اوسعت ہیں اور قصار ہیں یہ سب تو یہ مفصل کا مطلب لمبی صورت میں تو ایک رگت میں پڑھتا ہوں مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ مجھے قرآن شریف نہیں آتا قرآن شریف تو آتا ہے میں مفصل پڑھ ایک رگت میں پڑھ دیتا ہوں تو مجھے آتا ہے تو پڑھتا ہوں عبداللہ بن مسعود نے فرمایا حسدن کا حسد یہ جیسے کھٹکھ بال کاٹتے ہیں یہ تو ایسا ہوا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا گھاس کاٹنا وہ عربی میں اس کی جگہ لفظ ہے حسدن کا حسد یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی باربر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کینچی کھٹکھٹ کٹ کٹ بال کاٹتا ہے. یہ کیا ہے قرآن شریف کو ایسے پڑھا جاتا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قوم قرآن شریف کو پڑھیں گی اس طرح کہ ان کے آ, نل کھڑے سے نیچے آگے, آگے نہیں جائے گا قرآن نل کھڑے سے نیچے کا مطلب کیا ہوا دل میں نہیں اترے گا لیکن جب قرآن شریف دل میں اتر جائے تو پھر اس میں جماع سے ہوتا ہے اور وہ نفع بھی دیتا ہے اور اس کے بعد عبد اللہ ابن مسود نے یہ بھی فرمایا کہ افضل سلاد جو ہے وہ ہے رکو اور سجود رقو اور سجود کا مطلب کیا ہوا یعنی جیسے تم قرآن شریف کو اگر پڑھ رہے ہو جلدی جلدی تو اس کا مطلب یہ کہ رکوع سجدہ بھی جلدی جلدی ہوگا لیکن یہ غلط ہے رکوع اور سجدے میں اطمینان ہونا چاہیے جب رکوع اور سجدے میں اطمینان ہے تو مطلب وہ قرآن شریف کے پڑھنے میں بھی اطمینان ہوگا جو کھڑے ہو کر پڑھیں گے یہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں میرے سامنے وہ مثالیں ہیں کہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت کے اندر دو صورتیں پڑھ لیا کرتے تھے تو مطلب کیا ہوا کہ ایک سے زیادہ رخت پڑھنے کی مانیت نہیں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھوڑی پڑھتے تھے کہ گھاس کاٹنے کی طرح آرام آرام سے بہت ہی اطمینان سے آپ پڑھا کرتے تھے اس کے بعد یہ ہوئی حدیث حد ابو ابو قریب قال حد ابو معاوش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكي غير أنه قال فجاء علقما ليدخل عليه فقلنا له سله عن النزائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال عشرون سورة في عشر ركعات من المفصل فی تعلیف عبداللہ یہ جو حدیث اوپر گزری ہے اس میں ایک اضافہ ہے ایک دوسرے حدیث کے اندر نحایا کہ سنان جو جو کہتے ہیں کہ ہم جو عبداللہ اللہ ابن مسعود کے پاس سے نکلے تو ان کے خاص شاگرد ہیں القمہ جو القما جو ہیں یہی تو ہیں امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے جو فقہ کے اندر وہ یہی ہے حماد ابراہیم نقائی القامہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ ہے امام ابو حنیفہ کی صنعت چونکہ یہ عبداللہ العلم مسعود تو تمام صحابہ کے اندر علوم اسلامیہ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے شاگرد پھر القامہ اور ان کے شاگرد ابراہیم نخائی پھر حماد امام ابو حنیفہ تو یہ سب کوئی ایک سلسلہ ہوا ماہرین فقہ اسلامی کا تو علقمہ آئے تاکہ وہ ان کے پاس جائیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس تو ہم نے ان سے کہا علقامہ سے ذرا جا کر کے آپ جا رہے ہیں اندر عبداللہ ابن مسعود سے وہ مثالیں ذرا دریافت کریں کہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کو ہر رکت کے اندر پڑھا ہو اس طرح کی بات کے ایک سے زیادہ صورتوں کو چنانچہ وہ اندر گئے اور پوچھا پھر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بیس صورتیں دس رکعتوں کے اندر مفصلات میں کی ہیں عبد اللہ بن مسعود نے جن کی ترتیب دی ہے کہ اس ترتیب کے مطابق مفصل صورتیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس صورتوں کو دس رکعتوں میں پڑھا تو وہ بھی قرآیں لمبی تھی مگر پڑھنا آپ کا آرام کے ساتھ ٹھہر ٹہر کا تھا اسی طرح آگے بھی آ رہا ہے کہ حد صاق بن ابراہیم قالح اخبر حد فیاض النا عامش فی رقاتن اللہ اللہ کہ عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے وہ مثالیں میں خوب جانتا ہوں وہ واقعات کہ رسول اللہ صلیم اللہ نے دو رکعت دو صورتوں کو ایک رکعت میں اور 20 صورتوں کو 10 رکعتوں میں پڑھا ہے۔ حدثنا شریبان ابن فروق قال حدثنا مہدی ابن مैमون قال حدثنا واصل احذب عن ابي بائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود يوما بعد ما صلينا الغداۃ فسلمنا بالباب فاذن لنا فاذن لنا قال فمكثنا بالباب هنيهۃ قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبه فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبه حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية أنظري هل طلعت قال فنظرت فإذا لم تطلع فأقبل يصبح حتى يظن الشمس قد طلعت فقال يا جاري أنظري هل طلعت فنظرت فإذا قد طلعت فقال أمدر الله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي وأعصبه قال ولم يهلقنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قراءة المفصل البارحة كله قال فقال عبد الله هزا كهز الشعر إنا لقد سمين القرائن وإني لا أحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانی تشرہ من المفصل من آل عن ابو ابوبائل کہتے ہیں کہ ہم عبد اللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن صبح صبح پہنچے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم نے دروازے پر پہنچ کے سلام کیا جو طریقہ ہے سننا سے ثابت کہ کسی کے ہاں جائیں تو ایک ایسی ہی نہیں گھر میں گھس جائیں دروازے پر کھڑے ہوں اور وہاں آواز سے کہیں السلام علیکم تو یہ طریقہ ہے پہلی مرتبہ کی جواب نہ ملے دوسری مرتبہ سلام کر لو اس پہ بھی جواب نہ ملے تیسری مرتبہ سلام کرو پھر بھی اگر جواب نہ ملے واپس ہو جاؤ یعنی کہ وہاں جو ہے اپنا دروازہ توڑ ڈالو واپس ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو موجود نہیں ہے وہ یا پھر وہ اس وقت مشغولیت ایسی ہے کہ نہیں ملنا چاہتے ہوں گے تم آئیں جائیں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے چنانچہ صاحب ابی وقاص رضی اللہ عں کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تشریف لے گئے اور دروازے کے ایک طرف کو ہٹ کر کے کھڑو ہو کر آپ نے وہی السلام علیکم کہا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر السلام علیکم کہا تیسری مرتبہ پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا وقفہ ہونا چاہیے ایسا بھی نہیں کہ ہمارے یہاں ایک ایک استاد تھے تو ہمارے شعبے کے استاد تھے وہ بلکہ تو تھے مجھ سے عمر بڑے جب وہ کبھی ہمارے یہاں آیا کرتے تھے ہر چیز میں جلدی ہر چیز میں جلدی چلتے بھی جلدی تھے بات بھی جلدی کریں تھے اور دروازے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اے بندے خدا کے ذرا سانس تو لے لو آ تو رہا ہوں اتنی دیر میں باہر نکلے والوں میں چلے بھی گئے اتنی جلدی کون بھاگ کے آئے گا جوتے تھے پہنے تو ایسا بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علام سلام پھیرتے تھے سلام کرتے تھے دروازے پر کھڑے ہو کر اور ایک منٹ انتظار کر کے پھر دوسرا سلام تو تینوں سلام آپ نے کر لیے اس کے بعد آپ واپس سو لیے ساتھ میں ابی بھی رضی اللہ عنہ نے جو سمجھا کہ اب تین سلام ہو گئے نا اب آپ اب بھاگو جلدی کرو چنانچہ وہ بھاگ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سلام کیا رسول اللہ وعلیکم السلام تشریف لائیں آپ نے فرمایا میں نے تین سلام کیے تھے پھر تم کیوں نہیں آئے تو عرج کے رسول اللہ مجھے خوب معلوم پتا ہے پہلا سلام بھی میں نے سنا دوسرا بھی سنا تیسرا بھی میں نے سنا تو میں اس لیے پہلے سلام پہ نہیں آیا کہ مجھے معلوم تھی آپ کی عادت آپ دوسرا سلام کریں گے تو میں اس سلام سے محروم نہیں رہنا چاہتا تھا تو آپ جتنا سلام کریں گے اس میں میرا فائدہ ہے اس لیے میں انتظار کر رہا تھا تیسرا سلام کے بعد میں کے آیا کہ آپ تشریف تو چیف نیجائیں یہ بات عجیب سا صاحبہ ہے تو انہوں نے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا اجازت دے دی گئی تو مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم دروازے پر ٹھہرے رہے تھوڑی دیر تک مطلب اندر نہیں گئے اس کے بعد ایک باندی آئی اندر سے اور کہا کہ آپ لوگ اندر نہیں آئیں گے تو ہم داخل ہو گئے گھر میں گئے تو عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے ذکر و شغل میں تھے فجر کے بعد تو عبداللہ ابن مسود نے فرمایا تمہیں اندر آنے سے کیا رکاوٹ تھی جبکہ تم کو اجازت دے دی گئی تھی تو ہم نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم کو یہ خیال ہوا کہ ابھی صبح کا وقت ہے ہو سکتا ہے کچھ گھر والے جو ہیں سو رہے ہو ابھی ہوتا ہے کچھ لوگ جلدی اٹھ گئے کچھ دیر میں اٹھے ہم نے یہ خیال ہوا تو عبد الب نے میں فرمایا کہ ابن ام مابد کے گھر والوں کے تعلق سے تمہارا خیال غفلت کا ہے کہ غفلت کرتے ہیں ہمارا ابن ابن ام مابد یہ عبد اللہ محسوس کی کنیت ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ کیا تم ابن ام ابد کے بارے میں غفلت کا خیال تمہارا ہے کہ مطلب یہ کہ میرے گھر والے بھی سوتے رہتے ہیں جبکہ یہ وقت جو ہے نماز کے پڑھنے اور نماز کے بعد ذکر و شغل کرنے کا وقت ہے تمہیں ایسا خیال کیوں ہوا تو اس کے بعد پھر وہ پھر اپنا تصویر میں لگ گئے یہاں تک کہ جب ان کو خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے نکل گیا ہوگا تو انہوں نے اپنی باندھی سے کہا کہ باندھی ذرا دیکھ جا کر کے سورج نکل گیا کیا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں نکلا تو پھر اپنے وہ ذکر شغل میں لگ گئے یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہوگا تو پوچھا کہا باندھی سے کہ جا کے دیکھ سورج نکل گیا کیا تو اس نے دیکھا تو سورج نکل چکا تھا تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آج ہمارے دن گزار دیا اور مہدی جو رابی وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال یہ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا ہمیں ہمارے گناہوں کی جر... پاداش میں ہم کو ہلاک نہیں کیا انہوں مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم میں سے ہر آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کی سزا یہ ہے کہ ہم کو ہلاک کر دیا جائے لیکن اگر ہم ہلاک نہیں ہوئے باوجود گنا اور خطاوں کے تو یہ اللہ کی تعریف تو اس کے بعد جو بات چیت شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے لوگوں میں کہا کہ میں نے گزشتہ رات مفصل پوری کی پوری پڑھی ہے یعنی لمبی صورت عبداللہ ابن مسود نے فرمایا کہ وہی حضم کا حادثہ جیسے گھاس کاٹتے ہیں ایسے کہ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ہم نے بہت سے موقعوں پر سنا اور مجھے میں نے محفوظ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ جو ہیں مفصلات اور دو صورتیں جو ہیں حامیم والیوں میں سے ان کو آپ نے پڑھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات چونکہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اطمینان سے پڑھا کرتے تھے تو ایک سے زیادہ صورتیں پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے مگر اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آرام سے پڑھا جائے حدثنا احمد ابن عبداللہ ابن قال حدثنا ظہیر قال حدثنا ابو اسحاب فقال رأيت رجلا سال الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر أدالا أم فقال بل دالا سمیت عبداللہ ابن مسعود یقول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قرآن شریف کے قراعتوں کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ مختلف قراعتیں ہیں اور ایک ہی طریقے پر قرآن شریف کا نظول نہیں ہوا مختلف طریقوں سے سات طریقوں سے ہوا ہے تو وہ الفاظ کا فرق ہے اور وہ سب قرآن شریفی ہی ہیں وہ میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں تو اسی سلسلے میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی کو یہ کہتے ہیں ابوسا کے میں نے ایک آدمی کو دیکھا انہوں نے اسود ابن عزیز سے جو قرآن شریف مسجد میں تعلیم, دے تعلیم دیتے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ عیسایت کو کیسے پڑھتے ہیں فہال میں مدکر یہ سورہ سورہ القمر کے اندر ہے یہ وقت یسنل قرآن علی ذکری فہال میں تو اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا تو مزکر اور مز، مزکر اور وہاں ہے لفظ مدکر تو چونکہ یاد کرنا جو ہے وہ ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے ذکر زکرا یسکرو کا مطلب یاد کرنا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے ہونا چاہیے تم مزکر، تو مذکر تو یہ اس لیے پوچھا کہ آپ جو ہیں کیسے پڑھتے ہیں اس اسایت کو فعال میں مدکر دال سے یا زال سے انہوں نے کہا کہ بلکہ دال میں نے رسول اللہ میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ مدکر دال کے ساتھ پڑھتے سنا تو اس لیے قیاس تو یہ کہتا ہے کہ جب ذکر ہے تو مذکر ہونا چاہیے لیکن جس طرح سے قرآن شریف کے الفاظ نازل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اسی طرح سے اس کو پڑھنا ہوگا تو مدکر مدد ہے یہ فال میں مدکر اسی طرح پڑھنا ہوگا دال کے ساتھ دوسری روایت میں بھی یہی ہے کہ نوکان اقرو حاضر ہر فال میں مدکر وحدثنا أبو بكر بن أبي شايب وأبو كريب واللفز لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوي عن الآمشن إبراهيما نلقم قال قد ابنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال أفيكم أحد يقرأ على قرات عبد الله فقلت نعم أنا قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يشتاق قال سمعته يقرأه والليل إذا و زکری ونسا کالوانا وَل ہا قذا سمیت و رسول اللہ صکرا ولاکن ہا الادون اقرا و ماخلق فلاح و تاب علقم سے روایت ہے کہ ہم شام میں آئے تو ہم ابو دردار رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان دنوں یعنی رسول اللہ صلیم کے, کے بعد ان کے شام, شام میں منتقل ہو گئے شام میں جانا تو حدیث سے ثابت ہے لیکن پتا نہیں میں استعمب بھی میں گیا اور تو وہاں کسی نے ایک مزار کے بارے میں کہا کہ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کیا بازار ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ شام سے وہاں کیسے منتقل ہو سکتے ہیں جبکہ وہ استنبول جو ہے وہ فتح بعد میں ہوا اور اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ حصہ جہاں ان کا مزار ہے وہ اس وقت شہر وہاں نہیں تھا دوسری جگہ تھا تب بھی ان کا استنبول جانا کچھ تاریخوں سے معلوم نہیں ہوتا اللہ عالم تو ابو دردار رضی اللہ عنہ کے پاس ہم آئے تو دردار رضی اللہ عنہ خود صحابی ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ تم میں کوئی شخص ہے جو عبداللہ کی قرآد پر قرآن پڑھتا ہو عبداللہ سے مراد ہے عبداللہ ابن مسعود یہ محدثین کے ہاں جب بغیر کسی نسبت کے صرف عبداللہ کہا جائے تو عام طور پر اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں اس لیے کہ عبداللہ کے بارے میں تو یہ بات محدین میں مشہور ہے اور فقہاں میں عبداللہ ہوا عبداللہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو عبداللہ بس وہی وہ ہیں عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں حالانکہ اور بھی ہیں عبداللہ عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عامر ابن لاس لیکن یہ کہ صرف عبداللہ بولا جائے تو عبداللہ ابن مسعود اس لیے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور یہاں بھی یہ بات ان کی اہمیت کو بتلاتی ہے کہ ابودردار صحابی ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں کوئی ہے جو عبداللہ کی قرآد پر قرآن پڑھتا ہو یعنی عبداللہ ابن مسعود کی تو علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی ہاں میں ہوں تو القمہ سے چونکہ عبداللہ ابن مسعود کے خاص شاگردوں میں ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے عبداللہ سے اس آیت کو کیسے پڑھتے ہوئے سنا واللیلی لے لی ذائقہ یعنی مطلب اس صورت میں جو ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اس طرح پڑھتے سنا کہ ولیہ لیدا اشا اور یہاں تو نہیں لیکن آگے آ رہی وہ پوری ون ہاری تو آگے جو ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ وزری بل انسا و خلق زکر نہیں و زکر ونسا ول ریدا اشا و زکری بال تو ابو دردا نے کہا بخدا میں نے بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے اس کو پڑھا اور یہ سب لوگ یوں چاہتے ہیں کہ میں پڑھوں وہ خلق وما وہ ماں خلق رزکر سا میں تو ان کی بات نہیں مانوں گا یہ دردا نے کہا اس کا میں ابھی انشاءاللہ بھی ابھی بتلاؤں گا یہ بات جو ہے جس میں علماء کیا کہتے ہیں ادیث پہلے پڑھ لیں وحدثني يا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أن داوود بن أبي هند أن الشعبي أن ألقم قال لقيت أبا الدردا فقال لي من من أنت قلت من أهل العراق قال من أيهم قلت من أهل الكوفة قال هل تقرأ على قرات عبد الله بن مسعود قال قلت نعم قال فقرأ والليل إذا يخشى قال فقرأ والليل إذا يخشى والنار إذا تجلى والذكر والأنسة مکال فتح کا سم مکال حاقہ سمے تو رسول اللہ صلاح یک تو اس میں تفصیل ہے کہ یہ القامہ کہتے ہیں کہ میں ابو الدردار رضی اللہ عنہ سے میں نے ملاقات کی اب یہاں شام میں آنے کا ذکر نہیں ہے تو وسیع ایک ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو میں نے کہا کہ عراق والوں میں سے تو پھر انہوں نے کہا عراق والوں میں سے کن میں سے مطلب یہ کہ عراق تو بہت بڑا اسٹیٹ اسٹیٹ ہے تو تم کہاں سے ہو تو میں نے کہا کہ کوفے والوں میں سے تو جب کوفے کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ تم کیا عبداللہ ابن مسعود کی قراق پر قرآن پڑھتے ہو تو عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں ہوتے تھے تو میں نے کہا کہ ہاں تو اس پر انہوں نے کہا کہ بل عشاہ پڑھو تو یہ کہ القمہ کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا ودا عشاہ و نہاری تجلّہ و زکری و تو علقام کہتے ہیں کہ اس پر اب الدردہ ہنس پھر کہا کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے سنا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے وہ لئی شاہ و تو یہ ایک تو قزہ کا فرق الفاظ کی ادائیگی کا نقطوں کا زبر زیر پیش کا یہ فرق تو ہے مقدم آخر ہونے کا بھی ہے لیکن یہ کہ لفظی اس سے غائب ہو جائے تو یہ کس طرح سے ہوا اگرچہ مفہوم میں کوئی فرق پھر بھی نہیں پڑے گا کیونکہ اصل میں میں آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں وہ لے لیے ذائقہ ہے رات کی جب وہ چھا جائے وہ نہاری قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے و ماخرک رول انسا اور قسم ہے اس کی کہ جو کچھ اس نے نر اور مادہ میل اور فی میل پیدا کی ہے یہ تو ہوا ما خلقہ جب پڑھیں گے اور اگر ہم وما خلق نہ پڑھیں زکری والوں تو قسم ہے نر کی اور مادہ کی تو یہ بات رہی قسم پھر بھی رہی تو لیکن پھر بھی بارہ لفظ کا فرق ہے اور جو قرآن شریف میں یہ لفظ موجود ہے کہ وہ ماخلق زکرا عبداللہ ابن مسعود کی قرآت ہے ہوئی وہ زکر اس میں علماء یہ بات کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی یہ قرآت کی روایت صحیح صنعتوں سے آ رہی ہے یہاں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھا ہو اور بعد میں یہ قراعت منسوخ ہو کر وہ ماخلق زکر اب ثابت ہو گئی ہو جس کا علم عبداللہ بن مسعود کو نہیں ہوا اور وہ اسی طرح پڑتر ہے اور اور یہ دلیل اس بات کی جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب صحیفوں صحیفہ مرتب کیا, کیا ان کے زمانے میں ان کے حکم سے تو اہتمام کیا گیا کہ بھائی جو بھی قراس آئے جو بھی لفظ کس طرح سے پڑا گیا اس کے ساتھ وٹنس ہونی چاہیے گواہ ہونے چاہیے یہ بات ہوئی تو جب اس اہتمام کے ساتھ انہوں نے قرآن شریف کو جمع کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے حکم دے دیا کہ جو اور کہیں لکھا ہوا ہو اسے ضائع کر دیا جائے تاکہ اختلاف باقی نہ رہے صحیفوں کے اندر تو تمام صحابہ نے اسے اتفاق کیا تھا کسی نے اختلاف تو نہیں کیا آپ ہوتے کون ہیں صاحب قرآن شریف کے ان اورق کو ختم کرنے والے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان عدی اللہ عنہ کے زمانے میں جو الفاظ قرآن شریف میں آ اس پر صحابہ کا اتفاق ہو گیا اب اگر کوئی روایتیں بتا رہی ہوں کہ عبداللہ اللہ ابن کی قراط یہ تھی اور فلاں کی قراط یہ تھی اور وہ قرآن شریف میں کے اندر وہ موجود نہیں ہے یہی کہا جائے گا کہ وہ منسوخ ہو گئی ہیں اور اب اس کے مطابق قرآن شریف نہیں ہے تو یہ ہے تو اس لیے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ براہ راست حدیثوں کو دیکھ کر کے اور یہ سمجھ لینا کہ بھائی ہم نے پڑھ لی حدیثوں یہ نہیں علماء کیا کہہ رہے ہیں محدسین فکہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر تو آدمی پھر پریشانی ہو جائے گا تو اس لیے اب وہ خلق خالق والانسا ہی پڑھنا صحیح ہوگا وہ, وہ نہیں جو اس روایت میں آ رہا ہے وہ حد تنا یاہ ابن یاہ اقالقرا تو علامہ لکن محمد ابن یاہن حبان انیل آر جن ابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عانی صلاب شمس باد حطرو شمس ابو حریر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور صبح کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج نکل جائے فضر کی نماز پڑھ لی اب کوئی نماز نہیں ہے نفل کسی طرح کی جب تک کہ سورج نہیں طلوع ہو جاتا اور اسی طرح اثر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے نوافل وغیرہ یہاں تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا یہ اس حدیث سے معلوم ہوا اس میں صرف غروب ہونے تک نہ پڑنا چلیے اور غروب ہونے کے بعد تو وقت ہو جاتا ہے مغرب کا لیکن صبح کی نماز کے بعد اس وقت نماز نہ پڑے جب تک کہ سورج نہ نکل جائے تو آآ آآ یہ سورج کے نکلنے کے بعد بھی فوراً تو وقت نہیں ہوتا اس لیے اگر سے اس حدیث میں لفظ آ رہا یہاں تک کہ سورج نکل جائے لیکن آگے حدیث آ رہی ہے اس سے بات صاف ہو جائے گی وہ حدثنا ابن رشید وہ اسماعیل ابن سالم جمیان حسین قال داود حدثنا حسین کال اخبر نا منصور القطع کال واحد نب الآباس رسول اللہ صلی اللہ وسلم عمر الخط و کانحب اللہ صلی اللہ علیہ و بادل تقرو و شمس عباس رضی اللہ عنہ کی روایت یہ خود صحابی ہیں پہلی روایت ابو عرا کی تھی یہ ابن عباس کی ہے اور ابن عباس یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک سے زیادہ سے یعنی یہ نہیں کہ ایک آدھ سے بلکہ زیادہ لوگ صحابہ سے میں نے سنا انہی میں عمر ابن الخطاب بھی ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو بڑے عظیم الشان ہیں اور بڑے مستند ہیں تو اور یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ مجھے زیادہ پسند بھی تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ عمر ابن الخطاب تو مجھے بہت زیادہ پسند بھی تھے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا فجر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج طلوع کرے اور عصر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے تو یہ, یہ حدیث جو ہے اس میں بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے مسئلہ کیونکہ ابن عباس کی روایت اور ان کا یہ کہنا کہ میں نے بہت سے صحابہ سے جن میں عمر اب الخط بھی ہیں ان سے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے حدسن اِسحق ابن و ابراہیم کال اقبرن اماد ابن و حشام کال حدسنی ابئی حدسنی ابیشان حدسنی ابی کلعمان قطع اب حد السناط غیر انفیادی سعید وحشان باد صبح حتٰ تشرخمس یہ یہ جو دو صنعتوں سے آ رہی ہے اس میں کہتے ہیں کہ مضمون وہی ہے سوائے اس کے کہ صبح کے بعد جو لفظ آیا ہے دوسری سند میں وہ تشروکش شمس تتروا کے بجائے تشرقہ کے لفظ ہے تو اس کے معنی کیا ہو گئے تتروا کا مطلب تو وہ نکلنا ترو کرنا اور تشرقہ کا مطلب ہے سورج خوب چمک جائے تو اس لیے وہ جو میں نے کہا تھا کہ سورج نکلنے کے بعد فوراً ہی نہیں نماز شروع پڑھی جاتی بلکہ کچھ دیر کے بعد اس روایت سے معلوم ہوا تشرک شمس سورج خوب چمک جائے اسی طرح سے یہی مضمون کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے روایت بھی ہے کہ یقول قال رسول اللہ, اللہ صلاح العصر اللہ عباد الشمس ولا حتہ بعد ولاَصلابادلاط الفجر حتہ تطلو شمس عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج نکل جائے روایت تو اب تک آئی ہیں ابو حریر ابن عباس ابو سعید خدری اب یہ ابن عمر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ دیر نہ کرے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھے سورج کے نکلنے کے وقت اور نہ اس کے غروب ہونے کے وقت میں پڑھے یہ مطلب کیا ہوا بے وجہ تاخیر کرنا یہاں تک کہ جب بالکل یہ سورج نکلنے کا وقت آیا اب نک اللہ اکبر فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح سے اظہر کی نماز میں اپنا اس طرح دیر ہونا کہ بھئی بالکل سورج غروب ہونے کے وقت میں نماز پڑھے اس سے آپ نے روکا ہے حدثنا ابو بکر ابن نبی صیب قالحدنا وقید دوسری سند بحدسنا محمد ابن عبداللہ ابن العمیر قال حدثنا ابی و محمد ابن بشر قالو جمیان حدسنا شامن ابی ابن عمر قال قال رسول اللہ صلیم اللہ علیہ وسلم لا طلوع ولا غروبها والا تطرو بقر نئی شیطان ابن عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نمازوں کو دیر مت کرو سورج کے نکلنے کے وقت تک اور نہ اس کے غروب ہونے کے وقت تک کیونکہ سورج جو نکلتا ہے اور غروب ہوتا سورج جو نا تتلو کیونکہ سورج نکلتا ہے شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں تو یہ اس کے معنی سب نے یہ لیے ہیں کہ دراصل اس, اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ اصل میں سورج کے نکلنے کے وقت میں وہاں پہنچ جاتا ہے تاکہ جب سورج نکلے تو ایسا لگے کہ وہ اس کے اس کا سر اس کے سامنے ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سورج کی جو پوجا کرنے والے ہیں وہ شیطان یہ اپنے کو سمجھ کر خوش کر لے کہ بھئی یہ میری عبادت ہو رہی ہے تو یہ ہے مطلب اس کا اس واسطے آپ نے منع فرمایا کہ اس وقت شیطان وہاں موجود ہے تو شیطان کی پوجا ہو جائے گی ویسے تو سورج کی بھی پوجا کرنا غلط ہے تو دراصل اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرنی ہو تو ہر وقت اس کی عبادت ہو سکتی ہے مگر جس میں یہ احتمال ہو کہ صاحب دوسروں کی عبادت میں شرکت, کے شرکت ہو جائے گی اس سے بچانا مقصود ہے وحدسنا ابو بکر ابن ابوی قال حدثنا وکیل دوسری صنعت و حدسنا محمد ابن عبداللہ ابن العید کالہ حدسنا ابی ابن البشر قارو جمی حدنا شامن ابی ابن عمر قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزاب بدا حاجب الشمس فخر الصلاحت حاجب الشمس فخر الصلاحیب ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج کا کنارا نکلے ظاہر ہو نماز کو مؤخر کرو یہاں تک کہ خوب اچھی طرح سے سورج نکل کر تبرزہ کا مطلب اونچا ہو جائے اور اسی طرح سے نماز نہ پڑھو جس وقت کے سورج کا کنارہ غائب ہو رہا ہے تو نماز کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ خوب اچھی طرح غائب ہو جائے تو پورا غروب ہو جانے کے بعد نماز پڑھی جائے یہ نہیں کہ بس جیسے غروب شروع انہوں نے کہا بھائی اب مغرب کی نماز پڑھ لیں نہیں پورا غروب ہو جانا چاہیے حدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن خير ابن النعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرا عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عصر بالمقمص فقال إن هذه الصلاة أورضت علي, على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا فلاب شاہد ابو بسر وفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اثر کی نماز پڑھائی محمد میں محمد ایک جگہ کا نام ہے وہاں نماز پڑھائی اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ نماز تم سے پہلے لوگ جو تھے ان, کے ان کو بھی دی گئی تھی یعنی اثر کی نماز پچھلی امتوں کو بھی دی گئی لیکن انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اس کو اس نماز کو پڑھتے نہیں تھے وہ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اس نماز کی حفاظت کی یعنی اثر کی نماز کی پابندی کی وقت کے رعایت سے فرمایا اس کو دوہرا اجر ملے گا دو دوہرا اظہر تو ایک تو نماز پڑھنے کا اور ایک اس بات کا کہ صاحب پچھلی امتوں نے ضائع کر دیا تھا ہم اس نماز کو پڑھ رہے ہیں اس لیے اس اہتمام کی وجہ سے اس کو دو راجر ملے گا اور عجیب بات ہے کہ بھائی اسی نماز کے ہم لوگ گڑبڑ کر جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اثر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ شاہد نکل آئے اور شاہد سے مراد ستارہ ہے تو سورج کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے سورج غروب ہو ایک ستارہ وہاں آپ کو نظر آئے گا جیسے آپ چاند جب دیکھتے ہیں تو آپ اس وقت بھی دیکھیں گے ستارہ وہاں قریب ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ ستارہ نظر آ جائے مطلب یہ ہے کہ سورج پورے طور پر غروب ہو گیا تبھی تو وہ ستارہ نظر آئے گا تو اس اس میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس حدیث کو شاید شیعوں نے اس کا مطلب یہ لیا ستارے خوب چمک جائیں تو وہ بہت دیر سے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تر تفیہ وہی نا ذہیرہ تمیلمس وہی نہ تزیمس اخبا بن عامر الجہانی فرماتے ہیں کہ تین ٹائم تین اوقات وہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع فرماتے تھے کہ ہم ان اوقات میں نماز پڑھیں یا اپنے مردوں کو دفن کریں وہ تین اوقات کیا ہیں کہ جب سورج نکلے چمکتا ہوا یہاں تک کہ بلند ہو جائے تو بلند ہونے تک جو ہے یہ نہ ہو یہ کام اسی طرح سے جب دوپہر ہو تو اس وقت بھی نہ ہو جہاں تک کہ سورج ڈھل جائے اور اسی طرح سے جس وقت سورج غروب ہونے لگے تو اس وقت بھی نماز سے منع فرمائے یہاں تک کہ غروب ہو جائے مکمل یہ تین اوقات ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اب عجیب بات ہے کہ بھائی ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ بالکل یہاں مغرب کے وقت آئے اور اللہ مغرب کے اذان ہونے سے دو تین منٹ چار منٹ پہلے بھی وہ کیسے, کیسے پڑھ لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا حتیس میں تو منع ہے وحدثني عمد بن جعفر المعقري قال عدثنا بن نظر ابن محمد قال حدثنا عكرم ابن عمار قال حدثنا الشداد ابن عبد الله أبو عمار ويحيى بن وبي كثير عن أبي أمامة قال عكرم ولقي الشداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمر بن عبثة الصلمي كنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوسان قال فسمعت برجل بمكة يخبر اخبارا فقعدت على راهلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقفيا جراء عليه قومه فتلتفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوصان وأن يوحد الله لا يسرك به شيء قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يوم يزن بكر وبلال ممن آمن به فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك, يومك, يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت به قد ظهرت فأتني قال فذهب فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس إن قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهل يسرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه استراع وقد أراد قومه, وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك فقدمت المدينة فدقلت عليه فقلت يا رسول الله تعرفني قال نعم أنت الذي لقيتني بمتقه قال فقلت بلى فقلت ليا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله وأجهله أخبرني, أخ أخبرني عن صلاة قال صل صلاة الصبح ثم أخصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرنه الشيطان وحين يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة معدولة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أخسر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم أو تسجر جهنم فإذا أقبل الفير فصل فإن الصلاة مشهودة مهدولة حتى تصل العصر ثم أخسر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنة شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار حتى قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمض ويستنشق فيستنشر إلا خرط خطايا وجهه وفي وفيه وخياشينه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرط خطايا وجهه من أطراف لحيته من مع الماء ثم يغسل يديه للمرفقين إلا خرط خطايا يديه من أنامله مع الأماء ثم يمسه رأسه إلا خرط خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يصل قدمه للقعبين إلا خرط خطايا رجليه من أنامليه مع الماء فإن هو قام فصلى فعمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرق قلبه لله إلا انصرف من خطيتي كهيتيه يومين ولدته أمه فهدث عمر بن عبثة بهذا العديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أبو أمامة يا أمر بن عبثة انظر ما تقول في مقام واحد يغطى هذا الردل فقال عمر يا أبا أمامة لقد كبرت كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي وفيها يطلب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة مرات أو سمیت افسر امال یہ طویل حدیث ہو گئی اس میں اقرام مشہور تابعی ہیں تو یہ نقل کرتے ہیں سبدارت سے سداد کی ملاقات ابو امام اور واسلہ ابن اسقع اور سے ملاقات ہے ان کی صدارت کی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے صحبت میں بھی رہے ہیں یہ جب وہ شام میں تھے اور انہوں نے حضرت انس کی بڑی تعریف اور ان کی فضیلت اور اچھائیاں بیان کی کہ بڑے صاحب فضیلت اور صحاب خیر تھے کیوں نہ ہوتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ دس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ان کی والدہ نے ان کو لا کے چھوڑ دیا تھا دس سال کی عمر میں تو جو آپ کی خدمت میں اتنے عرصے تک رہا ہو وہ صحاب فضیرت ہی بنے گا تو یہ ابو اماما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عام بن آبا سلمی یہ ان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں یہ لوگوں کے بارے میں میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب گمراہی پر ہیں کوئی ان کا مذہب مطلب کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اب مسئلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ عقل کی سلامتی اور سمجھ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو کچھ لوگ جو جس طریقے پر ہیں یہ طریقہ غلط ہے تو اب صحیح طریقہ کیا ہے وہ معلوم نہیں تو عقل سے یہ بات سمجھی کہ بھئی بت پرستی بھی کوئی چیز ہے بلا بتاؤ کہ بتوں کے سامنے اپنے انسان اشرف المخلوق ہو کر کے خود ہی پتھر پتھروں کو گھڑا اور اس کے سامنے سجدے کر لیے تو یہ مجھے غلط معلوم ہوتا تھا کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں ہے اور کچھ خبریں دیتا ہے مطلب یہ کہ کہ آئندہ یہ ہوگا یہ ہوگا قیامت آئے گی وغیرہ جیسی ایسی خبریں ہوتی ہیں تو وہ تو کہنے لگا کہ میں اپنی سواری پہ بیٹھا اور میں پہنچ گیا مکہ تو وہاں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ چھپر، چھپر، چھپے ہوئے تھے کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ ان پر بڑی زیادتی کر رہی تھی تو اس واسطے آپ مخفی سے ان دنوں میں تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک تدویر کی اور آخر کار میں انتظام کر کے اور آپ کے پاس میں پہنچ گیا میں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں تو میں نے کہا یہ نبی کیسے نبی کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ ہے میں نبی کا مطلب تو پھر میں نے کہا کیا چیز دے کے بھیجا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ میں رشتوں کو جوڑوں بتوں کو توڑوں اور ایک اللہ کی عبادت اور اس کی توحید بیان ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں نہ بنایا جائے تو یہ آپ نے فرمایا اس کے معنی یہی ہوگا کہ بھئی سیرت الرحم کے معنی تو یہ ہوگئے کہ رشتے جوڑنا مطلب یہ حقوق انسانوں کے حقوق ادا کرنا اور بتوں کو توڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت میں لگنا اس کا مطلب یہ اللہ کا حق ادا کرنا تو دین دو ہی تو دو ہی حقوق کا نام ہے یہ حقوق العباد یہ حقوق اللہ تو آپ نے یوں کہیے کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا حق اللہ کا جو ہے اس کو لے لیا اور وہ ہے یہ کہ توحید کے عقیدے پر آدمی قائم رہے اور شرک نہ کرے اور جہاں تک لوگوں کے حقوق کا معاملہ ہے اس میں یہی ہے کہ بھئی قریب سے جو سب سے پہلے اپنے ہیں وہاں سے شروع کرے گا انسان تو پھر آگے تک پہنچا جائے گا جو دوسروں کے تو حق ادا کرے اور اپنے قریب رشتے داروں کے جو ہیں ان سے قطع تعلق کرے یہ اصل میں رشتہ جوڑنے والا آدمی نہیں ہے یہ حق ادا کرنے والا نہیں ہے لوگوں کے یہ تو بے ترتیب ہے تو اس لیے آپ نے پورا دین دو, دو باتوں میں فرما دیا تو مکمل دین آپ اس طرح سے لے کر آئے تو میں نے آپ کہا آپ کے ساتھ دین کے اوپر کون ہے یعنی کوئی آپ کے ساتھ ہے بھی آپ اکیلے ہی آپ نے فرمایا ایک آزاد ایک غلام تو آپ کے ساتھ دو, دو ہیں تو یہ راوی خود کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان دنوں ابو بکر تھے اور بلال تھے تو ابو بکر آزاد اور بلال غلام یہ دو آپ کے ساتھ ہوئے تھے اب یہ مطلب نہیں ہے اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں مسلمان ہو گئی تھیں اور علی رضی اللہ عنہ بھی تھے مگر ظاہر ہے کہ باہر سے آنے والے آدمی جو ہیں ان کے بارے میں جو ہے عورت عورتوں کا ذکر کرنے کا کیا مطلب اگر علی رضی اللہ عن کم عمر ہیں ان کا بھی ذکر اس واسطے نہیں جو بڑے ہیں ان میں مردوں میں ابو بکر ہیں اور آزاد لوگوں میں اور غلام میں بلا لیں اس لیے آپ نے دو کا ذکر فرما دیا کہ ایک آزاد ارے غلام تو میں نے کہا کہ پھر میں بھی آپ کی اتباع کرتا ہوں میں بھی آپ کی پیروی کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم اس وقت اس کی تم میں طاقت نہیں ہے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کیا میری حالت اور لوگوں کی حالت تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں تو چھپا بیٹھا ہوا ہوں لوگ جو ہیں کتنی ظلم اور زیادتی پر قبر بستہ ہیں اس صورت میں میرے ساتھ رہنا جو ہے آسان بات نہیں آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ جب تم میرے تعلق سے یہ سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا پھر میرے پاس آنا تو اس میں ایک بات ذہن میں رہے حدیث میں جو یہ بات آ... فرمائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں بھائی دیکھ اس وقت تو بہت مشکل ہے اس وقت میں مسلمان مت ہو اور پھر تو آنا مثال کے طور بعض لوگ کر لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جمعہ کے دن بہت اتھا، بہت اچھا دن ہوتا ہے وہ بیچارہ آیا تھا مان لیجئے کہ ٹوزڈے کو یا منڈے کو اس نے کہا کہ ساں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہاں ہاں جمعہ کے دن آئیے میاں بہت لوگ ہوں گے مسجد میں وہاں اس... یہ فقان اس سے منع کیا ہے غلط ہے یہ بات جی وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے بلا تاخیر اسی لمحے اس کو مسلمان کر دینا چاہیے سمجھ اس میں دیر نہیں ہو باقی کاروائی بعد میں ہوتی رہے اس کو کلمہ پڑھا دو اس کو مسلمان کرو کیونکہ زندگی اور موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اس شخص نے تو ارادہ کیا تھا مسلمان ہونے کا اور آپ نے اس کو مسلمان نہیں کیا اگر خدا نخواستہ موت آ جائے تو اس کا ذمے دار کون ہوگا کہ اس کے جو ہے وہ اس نے اسلام نے قبول کیا تھا ارادہ کیا تھا اور آپ جو ہے ٹال مٹول کر گئے اس لیے فقہ کہتے ہیں علماء کہ مسلمان فوراً کر دینا چاہیے بعد میں جو کچھ کرنا دھرنا بعد میں ہوگا تو اس لیے یہ اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ تم میں ابھی طاقت نہیں ہے جب آنا جب میرا غلبہ ہوگا تو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے اس کے مسلمان ہونے کو مؤخر کر دیا اس کو ہو سکتا ہے جب آپ نے بتا دی یہ بات اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا تو یوں نہیں کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں آپ مجھے مسلمان کر لیں اور آپ نے فرمایا ابھی نہیں تو کہتا کہتے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو اس سے آپ نے روکا تو ہو سکتا ہے وہ اس کو مسلمان کر دیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سن لو میرے بارے میں مجھے غلب ہے ہو گیا تو میرے پاس آنا کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف جہاں سے میں آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا میں تو اپنے گھر والوں میں تھا میں اپنے شہر میں اپنی بستی میں میں خاموشی تھا میں برابر خبریں لیتا رہتا تھا مکہ مکرمہ کی صاحب آپ کے کیا حالات ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ آپ جو ہیں وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ بات سرنا کہ قطع بنواتی نا تو میں لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا کہ یہاں تک کیا مدینہ منورہ پہنچ گئے تو میرے پاس بھی یسرف اس مدینے کا پہلا نام کیونکہ یسرف تھا تو یسرف سے کچھ لوگ میرے پاس آئے اس شہر میں آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اس آدمی کا کیا قصہ ہے جو مدینے میں آیا ہے کیا کر رہے ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ تو لپک لپک رہے ہیں ان کی طرف یہ یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑی قبولیت ہے اور جو آ, مسلمان کافی مسلمان ہو گئے ہیں ان کی جماعت کافی بڑھ گئی ہے اور ان کی قوم کے لوگ جو تھے انہوں نے تو ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر یہ کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا نہیں آئے, نہیں ہو سکے مطلب یہ کہ وہ مدینہ منورہ میں آ اب یہ کہتے ہیں کون یہ, صدا, یہ جو آ, صداد نہیں سداد عامربن آبا صاحب عامرف نے آبا کہتے ہیں کہ پھر مدی نے آیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے پہچانا آپ نے فرمایا ہاں تو وہ شخص ہے جو مکے میں میرے مجھ سے ملا تھا آپ نے پہچانا میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ میں وہی ہوں پھر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ بتلائیے وہ باتیں کہ جو اللہ نے آپ کو جن کا علم دیا ہے اور میں اس سے بے خبر ہوں مجھے بتلائیے نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو پھر رک جاؤ نماز سے یہاں تک کہ سورج نکل جائے اور خوب بلند ہو اس لیے کہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان کے دو سنگھوں کے بیچ میں نکلتا ہے اس کی مطلب میں بتلا چکا تھا پہلے اور اسی وقت کفار جو ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں لہذا ان کے ساتھ مسابعت نہ ہو مطلب یہی ہے تو اس وقت رک جاؤ نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ صورت خوب بلند ہو جائے پھر نماز پڑھو اس لیے کہ نماز جو ہے اس میں یہ فرشتے اس کو لیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ قبول کی جاتی ہے نماز یہاں تک کہ سایہ جو ہے وہ سمٹ کر کے ایک تیر کے برابر ہو جائے مطلب یہ کہ بالکل سایہ قریب آ جائے اس سے رک جائے ایک جگہ پھر نماز سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جس وقت کے ٹھیک دوپہر ہوا ہے اس وقت جہنم دھونکائی جاتی ہے یہ مطلب کیا ہے کہ اس کی گرمی بڑھاتے ہیں بڑھ جاتی ہے جہنم کی تو اسی واسطے گرمی کو دن کی گرمی کو من نے جہنم کہ جہنم کا سانس پھینکنا جو ہوتا ہے باڑھ کو یہ دراصل وہ ہے حقیقت اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں سائنٹفکلی اب انہوں نے کہا صاحب یہ کہ اس کے مطلب کیا ہے سائنس کے دلائل سے ہم کیسے اس کو سمجھائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول فرما دیں تو پھر جب سایہ جو ہے وہ بڑھنے لگ جائے پھر نماز پڑھو اس لیے کہ یہ نماز جو ہے اس کے فرشتے اس کو لیتے ہیں اور یہ قبول ہوتی ہے یہاں تک کہ تم اثر کی نماز پڑھو پھر رک جاؤ نماز سے یہاں تک کہ سورج غروب ہو اس لیے کہ یہ غروب بھی ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں تو پھر یہ بن سا کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی تو وزو بھی تو مجھے بتلائیے آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص وضو کرنا کرے کلی کرے اور اسی, اسی طرح سے ناک میں پانی دے کر اور اسے ناک کو صاف کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے کیا ہے اس کے چہرے اور اس کے منہ کی خطائیں گر جاتی ہیں اور اسی طرح اس کے ناک کے نتنوں سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ اپنے منہ کو دھوتا ہے جیسا کہ اللہ نے اس کو حکم دیا تو پھر اس کے منہ کی خطائیں جو ہیں وہ اطراف داحی کے کناروں سے وہ پانی کے ساتھ, ساتھ گر جاتی ہیں ساری خطائیں پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو کونوں تک دھوتا ہے تو اب اس کے ہاتھوں کے خطائیں جو ہیں وہ انگلیوں کے راستے پانی کے ساتھ گر جاتی ہیں پھر جب وہ اپنے سر کا مسا کرتا ہے تو اس کے سر کی خطائیں جو ہیں وہ بالوں کے کناروں سے پانی کے ساتھ ساتھ نکل جاتی ہیں. پھر جب وہ اپنے پیروں کو کخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے پیروں کی خطائیں جو ہیں وہ انگلیوں کے راستے پانی کے ساتھ ساتھ بہ جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں پھر جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے الحمد للہ رب العالمین واسنا آ رہی اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہے وہ مسجد ہے بزرگی بیان کرتا ہے اور رحمٰن الرحیم مالکی ہومی تھی تو جس کا کہ وہ اللہ اس کا اہل ہے ان ساری باتوں کا اور اپنے دل کو وہ اللہ کے لیے تاریخ کر لیتا ہے تو پھر وہ ایسے اپنی خطاؤں سے نکل آتا ہے کہ جیسے آج اپنی ماں کے تو امرت نے ابسا نے یہ حدیث ابو اماما صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تو ابو اماما نے یہ سن کر کے فرمایا اے عمرو دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے کیا ایک ہی جگہ ایک انسان ایک کام کرے تو ساری اس کو یہ ساری خطائیں اس کے نکل جائیں دور ہو جائیں اور اس کو یہ مقام مل جائے تم کیا بات کہہ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ ساری خطائیں معاف کرانے کے واسطے بڑی محنت کرنی پڑتی یہ کیا ہوا کہ ایک وزو کی تو سارے خطائیں چلی گئیں امر نے کہا ایبو اماما حالانکہ ابو امام صاحب ہی ہیں مگر نہیں سنی تھی حدیث تو انہوں نے کہا کہ اب امام یہ کون کہہ رہے ہیں امربن عابا صاحب ابو اماما میری عمر زیادہ ہو گئی میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں میری موت سامنے ہے قریب ہے مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں اللہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو تین یہاں تک کہ سات مرتبہ کروں نے کہا کہ میں نے اگر اتنی مرتبہ آپ سے نہ سنا ہوتا تو میں یہ حدیث کبھی بھی بیان نہ کرتا لیکن میں نے اس سے زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو اس سے اوقات نماز کے وہ سامنے آئے اور دوسرے مسئلے بھی آئے کہ وضو کرنے سے اگر صحیح صحیح وضو کی جائے صحیح نیت کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے تو پھر اس سے انسان کی خطائیں جو ہیں وہ اعظار بدن کی خطائیں وہ دور ہو جاتی ہیں حد ثنا محمد ابن قال حد بحث قال حد ثنا ویب کال حد ثنا عبداللہ ابن قالت وحیم عمر نمانہ انما رسول اللہ ہر رات روح الشمس بہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عمر کو وہم ہو گیا ہے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرمایا کرتے تھے اس بات سے کہ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے تک نماز کو وہ مؤخر کیا جائے آج حدیث اصل میں آ رہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اثر کے بعد نماز پڑھنے سے مناس فرماتے تھے اور لوگوں کو سزا دیتے تھے وہ آگے بے حد ہی سارے ہے یہ اس بارے میں عائشہ نے یہ بات کہی کہ اثر میں عمر کو وہم ہو گیا مراد کیا ہے عصر کے بعد نماز پڑھ لینا وہ ممنوع نہیں ہے اس کی ممانعت نہیں ہے ممانعت تو یہ ہے کہ عصر کی وہ نماز جو ہے وہ اس کو ڈیلے کیا جائے مؤخر کیا جائے یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگے فجر کی نماز کو اتنا ڈیلے کریں کہ سورج نکلنے لگے یہ ٹال مٹول جو ہے دراصل اس سے منع کیا گیا تھا نہ یہ کہ فجر کے بعد یا اثر کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہو یہ عائشہ کا فرمانا ہے تو آگے میں پہلے حدیث کو بھی لے لوں پھر بتاؤں کہ اس میں علما کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ سے پہلے کی بڑی حدیث تفصیل سے جو گئی اور بھی حدیثیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وہ ایک تو یہ کہ تین اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے اور اسی طرح دوپہر بالکل ہو اس وقت اور اسی طرح سے اثر کی اثر اور فجر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا تو یہ حدیثیں گزر چکی کچھ اور بھی آگے آ رہی ہیں تو اس لیے میں انشاءاللہ اللہ آگے حدیث پڑھ کے بتراتا ہوں الحسن قال حدثنا عبد قال اخبرنا نبی نبی عن قالت عب الرضاق العمر اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم طلوع الشمس ولا غروبها نے دو رکت عصر کے بعد پڑھنی نہیں چھوڑیں راوی کہتے ہیں تو عزت عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی نماز کو دیر مت کرو سورج کے نکلنے تک اور نہ اس کے غروب ہونے تک کہ تم اس وقت جا کر نماز پڑھو تو منع یہ تھا نہ یہ کہ اثر کے بعد یا فضر کے بعد نماز پڑھنا منع نہیں ہے آپ تو اثر کے بعد پڑھتے تھے دو یہ عزت عائشہ کا فرمانا ہے حد دسن ہر من تم نو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير القروي مولى ابن عباس ان عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن الازهر والمثور بن مخرم ارسلوه الى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرا عليها السلام منا جميعا وصلها عن ركعتين بعد العصر وقل اننا اخبرنا انك تصلينها وقد, بلغ وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال ابن عباس وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها قال قريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت لهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جنها عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صل العسر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من, من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلم يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين ركتين وعرات تشليهما فإن أشار بيدي فاستأخريه يعني عالت ففالت ابھی ادیب انو فلم منصرفن سعال یعنی قومی قریب جو ہیں جو آزاد کردہ غلام ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ان سے یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس عبدالرحمٰن ابن ازہر اور مصور ابن مخرمہ رضی اللہ عنم یہ سب صحابی ہیں انہوں نے ان کو مو... قریب کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ وہاں جاؤ اور ان سے ہم سب کا سلام کہو اور ان سے یہ پوچھ آ... اثر کے بعد دو لقت کے بارے میں پوچھو اور ان سے کہو کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ یہ دو لکت نماز اثر کے بعد پڑھتی ہیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہم تک یہ بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ اور میں آ, عمر بن خطاب کے ساتھ لوگوں کو اس سے روکا کرتا تھا اصرفو ہٹاتا ہٹانا اور ایک روایت میں اقربوں کا لفظ ہے اصرف کے بجائے اس کے معنی مارتا تھا تو معلوم ہوا کہ سزا دینا ایک ایسے کام پر جو صحیح نہ ہو یہ امیر کا حق ہے اور ان غلط باتوں پر تنبیہ کرنا لوگوں کو روکنا سزائیں دینا یہ سارے اختیار امیر کو ہوتے ہیں تو امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر امنی کو ان کے ساتھ مطلب یہ تھا تمر فرماتے تھے تو یہ لوگوں کو ہٹاتے تھے اثر کے بعد نماز پڑھنے سے صدا دیتے تھے یہ ابن عباس کہہ رہے ہیں تو بہار قریب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آیا اور میں نے وہ پیغام پہنچایا ان تک جو انہوں نے میرے سپورٹ کیا تھا تینوں صحابی نے حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ ام سلمہ سے جا کے پوچھو جو, جو آپ کی ازواج میں سے ہیں ان سے جا کے پوچھو تو میں وہاں میں پھر لوٹ کے ان کے پاس گیا جو تینوں صحابہ ہیں ابن اب, ابن عباس عبدالرحمن اور مسور ان کے پاس پھر میں وہاں پہنچا واپس اور میں نے یہ کہا کہ حضرت عائشہ نے تو یہ فرمایا کہ ام سلمہ سے جا کے پوچھ لو تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس بھیجا وہی پیغام دے کر کے جو عزت عائشہ کے پاس جو پیغام دے کر بھیجا تھا اس پر حضرت ام سلم نے یہ فرمایا کہ, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سنا کہ آپ ان دونوں ار اثر کے بعد دو رکت نماز سے روکتے تھے پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ انہوں نے دو رکتیں آپ نے پڑھی ہیں اور جس وقت وہ دو رکعتیں پڑھی تھیں آپ اثر کی نماز پڑھ چکے تھے پھر آپ میرے ہاں تشریف لائے میرے پاس انصار میں کہ بنو حرام قبیلے کی کچھ عورتیں بیٹھے جی انصار کا لفظ اس لیے بڑھا کہ بنو حرام راہ کے ساتھ تو انصار کا قبیلہ ہے اور بنو حزام یہ قریش کا ایک قبیلہ ہے زیر کے ساتھ اس لیے من انصار کا لفظ لائیں کہ انصار کی جو ایک شاخ بنو حرام ہے ان میں کی کچھ عورتیں میرے پاس بیٹھی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے آپ نے وہ دو رکعتیں پڑھی تو میں نے اپنی باندھی کو آپ کے پاس بھیجا اور میں نے کہا کہ وہاں پاس جا کر کھڑے ہو جانا کنارے پہ اور ان سے کہن آپ سے کہنا کہ ام سلمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو سنا کہ آپ دو رکعتوں سے روکتے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے دو رکعتیں یہ پڑھی پھر اگر آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں تو ٹھہر جانا یعنی کہ تم جانے کے ساتھ ہی فوراً بول پڑو بلکہ رک جانا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نماز میں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندی نہیں یہی کیا کہ جب وہاں جا کر کے اور ٹھہر گئی تو آپ نے اپنے اشارے سے اس کو روک دیا تو پھر وہ اگر موکھر ہو گئی ہٹ گئی پیچھے جب آپ نے نماز پوری کر لی تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو امیہ کی بیٹی تو نے دو رکتوں کے اثر کے بعد کی دو رقطوں کے بارے میں پوچھا ہے بات یہ ہے کہ بنو عبد القیض کے کچھ لوگ میرے پاس اپنی قوم کے اسلام کے بارے میں بات کرنے کو آئے تھے تو جو زہر کے بعد کی دو رکتیں ہیں وہ چھوٹ گئی تھیں ان سے بات چیت کے اندر دراصل یہ وہ دو رکتیں ہیں جو میں نے اثر کے بعد پڑی اب علماء امام نوی یہی بات کہہ رہے ہیں امام نوی کا کہنا یہ ہے کہ اب حدیثیں جمع ہو گئیں کہ اس روز کی نماز کو تو مؤخر نہ کرو اس وقت تک کے ساتھ سورج جو غروب ہونے جا رہا ہے تو اب نماز پڑھ رہے ہو ٹال مٹول کرنا اس وقت تک یہ غلط ہے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لینا چاہیے جب سورج کی دھوپ جو ہے وہ پیلی ہو جائے اس وقت تک نماز کو مؤخر کرنا مقروب ہے نماز کو اس سے پہلے پڑھ لینا چاہیے جو اصل وقت ہے عصر کی نماز کا یہ تو ہوا اس حدیث کے معنیٰۃ ہر روب صرات اور دوسری یہ کہ عصر کے بعد عام نماز پڑھنا وہ منع ہے سوائے اس کے کہ یہ عذر ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبب پیش آ گیا تو اپنی قزا سنت پڑھ رہے تھے آپ اس طرح کی صورت ہو تو یہ اس حدیث کا معنی ہے باقی اور نمازیں جو ہیں نہ پڑھی جائیں اثر کے بعد یہ امام نووی علماء کا قول نقل کر رہے ہیں کہ جمع کرنے کی یہ صورت ہے اثر کے بعد عام نمازیں نہ ہوں اسی طرح فضر کے بعد نہ ہو اچھا اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہیں دو ادب بھی معلوم ہے ساتھ کے ساتھ ایک تو یہ کہ حضرت آئے رضی اللہ عنہ کا خود جواب نہ دینا اور یہ کہنا کہ ام سلمہ سے جا کے پوچھو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک عالم جو ہے اگر اس کو یہ بات معلوم ہے کہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے جواب کے بارے میں دوسرا فلانا آدمی جو ہے اس کو زیادہ علم ہے تو اس کو تکلف نہیں کرنا چاہیے اس کو یہ معاملہ اس کے حوالے کر دینا چاہیے ادھر بھیج دینا چاہیے وہاں جا کے پوچھ یہ نہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو میں ہی بتاؤں گا یہ غلط ہے معلوم ہے کہ فلانے آدمی زیادہ علم رکھتا ہے اس معاملے میں اسی کو حوالے کر دینا چاہیے یہ ادب ہے حضرت عائشہ نے یہی کیا کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کی خود مشاہدہ ہیں اس لیے ان کے پاس بھیج دیا ایک ادب تو یہ معلوم دوسرا ادب یہ جو قریب نے جو اختیار کیا کہ قریب جو ہیں دراصل یہ پیغام ہیں حضرت ابن عباس عبد الرحمن ابن اظہر اور مصور ابن, ابن مکرمہ انہوں نے بھیجا تھا عائشہ کے پاس تو حضرت عائشہ کے پاس جب بھیجا تو حضرت عائشہ نے کہا امر کے پاس جاؤ یہ خود نہیں چلے جاؤ امیر سلما کے پاس بلکہ پہلے وہاں گئے کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا حضرت عائشہ کے پاس تو حضرت عائشہ نے جو جواب دیا وہ جا کر ان کو سنایا کہ اگر وہ کہیں گے امر سلم کے پاس جانے کو تو میں جاؤں گا میں خود سے تو نہیں جاؤں گا یہ میرا فیصلہ ہو جائے گا پھر اس لیے یہ بھی ادب معلوم ہوا کہ جب کسی کو بھیجا جائے کسی کام کے لیے تو وہ بس اسی حد تک کام کرنے کا مکلف ہے اپنے اشتہاد نہ کرے اس میں اپنے اختیار کو استعمال نہ کرے یہ بھی ادب سامنے آیا صحابہ کیسے عجیب سے واقعی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ دنیا کا ادب ان کو سکھلا دیا یہ تھی حالت ان مسلمانوں کی حدثنا دسنا ابن ایوب و قطع و وال ابن حجر ابن ایوب حدثنا اسماعیل اسماعیل ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن أبي حرم قال أخبرني أبو سلم أنه سأل عائش عن السجتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الأسر فقالت كان يصليهما قبل الأسر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد الأسر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها قال يحيى بن أيوب قال إسماعيل يعني داغم عليها أبو سلم قال سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ علیہ سے دو رکعتوں کے بارے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد پڑھا کرتے تھے تو یہ جو روایت ہے عائشہ کی اس کے بارے میں عائشہ سے پوچھا اس کی تفصیل کیا ہے تو عائشہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل وہ دو رکعتیں اثر سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر جب آپ کبھی مشغول ہوئے یا بھول گئے تو آپ اثر کے بعد پڑھ لیتے تھے پھر آپ نے یہی کیا کہ اثر کے بعد پڑھنے لگے کیونکہ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی نماز آج شروع کرتے تو بس آپ ہمیشہ اس کو پڑھتے ہی رہتے مداومت کرتے تو اس لیے یہ آپ نے اثر کے بعد نماز تو شروع تو ہوئی تھی ایک عزر کی وجہ سے مجبوری سے لیکن بعد میں آپ نے پابندی کی اس کی حردسنا ظہیر ابن حرف دوسری سنت و حدثنا ابن نمیر عتی عن عن رسول اللہ صلیم کہ صلی نے اثر کے بعد دو رکتے میرے پاس کبھی نہیں چھوڑی تو جب میرے پاس ہوتے آپ نے وہ دو رکھتے پڑھی وجہ اوپر بتا دی گئی وحد ابو بکر دوسری قال اقبر دوسر ابو احساط صحیح عائشہ مارا سور اللہ فی بیت قطو نیتن قبل الفجر و بعد بادری عائشہ کہتی کہ دو نمازیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں کبھی نہیں چھوڑی نہ چھپے اور نہ اڈانی مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کو یہ نہیں کہ چھپا کر پڑی ہو ایک تو دو رکعتیں فجر سے پہلے کی اور دو رکعتیں اثر کے بعد کی یہ عائشہ کہہ رہی ہے بندے خدا سے شروع سے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ابھی تو ساری تفریح کر چکا میں <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حسنا <وحدثنا> ابن, ابن مسن حد محمد ابل جعفر کالا حدسنا شوبان اللہ کی بہتی تانی ارکتیں <الاسری> وہی حدیث ہو گئی کہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان دوڑا دو مالک عن بعد بادف فقال كان عمر غروب الشمس قبل سلاطن المغرب تو کچھ اکان رسول اللہ صلح صلح صلح قَالَ کے بعد کی نفل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ اثر کے بعد نماز پڑھنے پر لوگوں کو ہاتھوں پہ مارا کرتے تھے کیوں پڑھتے ہو اور ہم رسول اللہ وسلم کے زمانے میں غروب آ, آ, سورج کے غروب ہونے کے بعد دو لگے پڑھتے تھے یعنی قبل المغرب مغرب کی نماز سے پہلے تو میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ, دو رکھ, یہ نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ دیکھتے تھے پڑھتے ہیں نہ تو آپ نے ہم کو ہدایت ہی پڑھنے کی نام کو روکا تو اسی لیے بعض ائما کے نزدیک مغرب سے پہلے دو دوڑکاتے ہیں اور جو غیب, بعض اما کے نزدیک نہیں ہیں یہاں تک کہ چاروں راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ، امام کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ مغرب سے پہلے کی دو رکتیں نہیں ہیں تو اسی طرح سے ابراہیم نفای وغیرہ دوسرے حضرات کے نزدیک بھی نہیں وحدس ابن الفروخال حد عبد الوار بالمدینہ من منورہ میں ہوتے تو جب معذن اذان دیتا مغرب کی نماز کی تو لوگ ستونوں کی طرف لپکتے اور دوڑکتے یہاں تک کہ کوئی نیا آدمی آتا تو وہ مسجد میں تو یہ خیال کرتا کہ شاید نماز ہو چکی ہے لوگ اتنی کثرت سے وہ دو رکتے پڑھتے تھے تو معلوما کہ مگر اس سے پہلے دو رقطیں پڑھی جاتی تھی مگر اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آئی کہ ستونوں کی طرف لپکنا معلوم کچھ سبھی لوگ نہیں پڑھتے تھے کچھ لوگ پڑھتے کچھ لوگ نہیں پڑھتے واقع سنا ابو بکر ابو صحیح بکار اور اس سے یہ بھی معلوما کہ شاید جو, جو لوگ روکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ امہ اربا وہ خلفہ اربا اور اسی طرح سے مالکی اور کیا بولتے ہیں حنفیہ وہ روکتے ہیں اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس سے لوگوں کو اس طرح کا دھوکہ بھی ہو جاتا ہے کہ بچے نماز ہو گئی کیا ابو ابو بن قال کالحت عبداللہ, بن عبداللہ بن وسلم نے فرمایا ہر دو اذانوں کے بیچ میں نماز ہے آپ نے تین مرتبہ فرمایا اور تیسری مرتبہ نے فرمایا جو چاہے تو یہ عام بات جب ہوئی تو معلوم ہوا ہر نماز سے پہلے فرض سے پہلے دو رکعتیں یہ پڑھنا اختیاری ہے چاہے تو اس میں مغربی آ گئی آگے روایت آ چوتھی مرتبہ فرمایا جس کا دل چاہے تو یہ ہو گئی حدیثیں اثر کے بعد فجر کے بعد مغرب سے پہلے یہ نمازوں کے بارے میں اور حاصل یہ ہے کہ علماء نے جو اس سلسلے میں جو رائے تھی وہ بھی میں نے بیان کر دی حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معملني زوري عن سالما بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة أخرى مواجهة, مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة سُ یہاں سے سلاۃ الخوف کا مسئلہ آ رہا ہے اصل سلاۃ الخوف کے معنی کیا ہے کہ میدان جنگ ہے اور جنگ جاری ہے تو اس صورت میں جب جنگ جاری ہے تو جنگ کا روگ تو اپنے اختیار میں نہیں وہ تو دشمن سامنے ہے وہ اپنے ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں ادھر سے اس کا جواب ادھر سے بھی ہتھیار چل رہے ہیں تو اب اس صورت میں یہ تو نہیں ہو سکتا بڑا قیدیا ہم کو نماز پڑھ لینا تو یہ کیسے ہوگا اور نماز کا وقت آ جائے تو اب نماز کا وقت آ جائے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ کر لیں کچھ لوگ جا کے نماز پڑھ لیں جماعت سے اور کسی ایک کوئی امام بنا کر کے اور جب یہ اس کی جگہ پر آ جائیں تو جو لوگ ابھی جنگ میں ہیں وہ, وہ ادھر ہٹ جائیں وہ کسی کو امام بنا کر نماز پڑھ لیں مسئلہ کوئی ہے نہیں لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں تمام صحابہ تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ امام ہو اور نماز پڑھیں گے وہاں اگر کچھ صحابہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں رسول اللہ کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ جو ہے ابھی لڑتے رہو تم بعد میں پڑھ لیں انہوں نے کہا کہ کوئی ہماری نماز کیا سستی ہے کیا کہ ہم تو بعد میں پڑھیں گے تم رسول اللہ کے پیچھے پڑھو گے یہ کیا چل ہم بھی رسول اللہ تعلق کے پیچھے پڑھیں گے مطالبہ صحیح ہے اس واسطے اللہ سبحان العالی نے یہ سلاۃ الخوف کی ایک صورت رکھی ہے تو حدیث میں اس کا یہی ذکر ہے صورت کیا ہے اس کی اس کی صورت یہ ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ نماز کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز دو رکعتوں والی ہے یعنی چاہے تو فجر کی نماز ہونے کی وجہ سے ہو یہی ہے کہ مسافر ہونے کی وجہ سے قصر نماز ہو رہی ہے کہ واسطے مسافر نہیں ہوئے ہیں اپنے وطن سے قریب کوئی جنگ ہو رہی ہے کے اندر ہو رہی ہے تو مسافر نہیں چار رگتے پڑی اور ہیں صلاحت الخوف جنگ جاری ہے تو یہ دو صورت ہیں اب پہلے تو سمجھ لیجئے آپ دو رکت واری نماز کو اسی سے پھر چار والی بھی آگے بتاؤں گا کہ دو رکتواری نماز کی جو شکل اس میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ دو حصے کر دیے گئے ہیں ملٹری کے ایک حصہ جو ہے وہ تو ہے جنگ کے اوپر قائم وہ تو جنگ میں لگا ہوا ہے روکے ہوئے ہے دشمن کو اور ایک حصہ جو ہے وہ نماز شروع ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ انہوں نے نماز پڑھی شروع کر دی جب ایک رکعت ہو گئی اور سجدہ ہو گیا اس ایک رکعت کا دوسرا سجدہ بھی یہ جماعت جو ہے چلی گئی دشمن کے سامنے اور جو جماعت دشمن کے سامنے تھی وہ آ گئی ادھر اور انہوں نے جو ہے وہ ایک رکعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی آسرم کے ساتھ انہوں نے پڑھ لی تو ان کی بھی ایک رکعت ہو گئی ان کی بھی ایک رکعت رسول اللہ تعلیٰسرم کے ساتھ ہو گئی پھر یہ جو ہے یہ اپنی ایک رکعت کو جو باقی رہ گئی تھی وہ پوری کر لیں جیسے کہ کسی کی جب ایک رکعت چھوٹ جاتی امام کے پیچھے وہ کیسے پڑھتے ہیں ایسے یہ پڑھ لیں اور یہ چلے جائیں اس پر مورچے پر وہ وہاں سے ہٹ جائیں اور اپنی چھٹی ہوئی ایک رکعت کو وہ پڑھ لیں اس طرح یہ ہے یہ شکل تو پہلے اس کو لے لیں اور اتنا چلنا ضرورتا ہوا ہے اس لیے اس کی اجازت ہوئی یہ ایسا ہے جیسے مان لیجئے کہ کسی کے اگر وضو ٹوٹ جائے نماز کے اندر تو کہاں اسی وجہ سے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر وضو ٹوٹ جائے نماز میں تو وہ وضو کرے وضو کرنے چلا جائے بیچ میں کوئی اور نہ بات کرے نہ کسی اور کام میں لگے سیدھے وضو کی جگہ جائے وضو کر کے آ جائے اور نماز کو کنٹینیو کر لے کر سکتا ہے تو یہ چلنا جو ہے یہ نماز کو توڑنے والا نہیں ہوگا کیونکہ نماز کی ضرورت کے لیے ہے دراصل چلنا اسی طرح سے مان لیجئے کہ اگر مثال کے طور پر بیچ میں سے کوئی ہٹ گیا اب بیچ میں خلا, خلا ہو گیا تو وہ مسلی جو ہے ایک دوسرے سے مل جائیں یہ ملنا جو ہے یہ نماز کی خاطر ہو اس لیے اسے اس نماز نہیں ٹوٹے گی تو یہاں بھی نمازی کو سے چلنا ہوا نماز نہیں ٹوٹی ہے تو اس کا اے فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھائی دو جماعتوں میں سے دو گروہ جو تھے آآ آآ صحابہ کی ان میں سے ایک کو ایک رگت پڑھائی اور دوسرا حصہ جو تھا صحابہ کا وہ دشمن کے سامنے تھا پھر وہ سمن صرفو اور پھر وہ آ گئے اور کھڑے ہو گئے جو ان کی جگہ پر کہ جو پہلے نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ پر تو یہ آ گئے اور یہ جو تھے یہ چلے گئے وہاں دشمن کے سامنے <سلام> تو انہوں نے پھر آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکت پڑی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا تو انہوں نے اپنی رکت پوری کر لی اور انہوں نے بھی اپنی رکت بعد میں پوری کر لی اس طرح سے نماز سلاۃ الخوف ہو گئی وحد ابو ربی زہرانی فلح ظہری انسانی بن حبد اللہ بن عمران سوسلا رسول اللہ صلیم فر <سلام> خوف صلی توہ ماں رسول اللہ صلیم بھی حاضر مانا عبد اللہ ابن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کے والد کون ہیں سالم ابن عبد اللہ ابن عمر اپنے والد عبد اللہ ابن عمر سے روایت کرتے کہ وہ رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حدیث بیان کرتے تھے سناتے تھے خوف کی نماز اور وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی تفصیل کے ساتھ نماز پڑھی ہے اچھا یہ خاص طور پر یہ صورت کیوں پیش آئی تھی وہ تو اور آگے آئے ہاں وہ سر آج نہیں ہوتی اگلے ہو اگلے ان شاء اللہ آئیں رابطے الرحيم. حدثنا أبو بكر بن وبي سيب قال حدثنا عفان قال أقبلنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن وبي كثير نبي صلم عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فداعر رجل من المشركين وسيف رسول الله الله عليه وسلم معلق بصدرته فاخذ سيف الله صلى الله عليه وسلم فاختلفه فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قال فمن يمنعكم مني قال الله يمنعوني يمنعوني عنك قال فتحدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه قال فنوذي بالصلاة فصلى بالطائفة ركاتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركاتين قال فكانت برسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركات وللقوم ركاتان مثلتا لها هي صلاة الخوف كان کہ جنگ یا کوئی بھی دوسرا ایسا خوف ہو کہ مثلاً ایک ایک کوئی ایسا درندہ اور جانور ہو کہ جو ہٹائے نہیں ہٹ رہا ہے وہاں سے اور اب وہ صورت میں نماز کا وقت آئے اور نماز پڑھنی ہے تو کیا صورت کی جائے سب کے سب نماز میں لگ جائیں تو بھی مسئلہ ہوگا وہ خوف کی جو صورت ہو اس وقت نماز کے راستہ بتایا گیا جماعت کے ساتھ نماز کا کبھی سب کی بھی نماز ہو جائے اور جماعت سے ہو جائے اور اسی طرح سے وہ جو دشمن کا خطرہ ہے اس سے بھی بچاؤ کی صورت بن جائے تو یہ مسئلہ چل رہا ہے اس میں یہ واقعہ جو آیا وہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے یہاں تک کہ جب ہم ذات الرقا میں پہنچ گئے یہ جگہ کا نام ہے اور یہاں اس, جگہ اس جانے کو غزوہ ذات الرقا کے نام سے سیرت کی کتابوں میں ہے یہ غزوہ تھا تو ذات الرقا میں ہم پہنچ گئے تو کہتے ہیں کہ ہم ایک سائے دار درخت تک ہم پہنچے تو میدان کا علاقہ ہے وہاں کہاں درخت ہوں گے اس علاقے میں جھاڑیاں تو ہوتی لیکن درخت بڑے بڑے وہ نہیں ہوتے وہاں کوئی ایک درخت تھا یہ کہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ جب ہمیں کوئی سائے دار درخت مل جاتا تھا تو ہم کو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ آپ اس درخت کے نیچے تشریف رکھیں آرام ملے آپ کو ہم لوگ اپنا ادرازر ہو جایا کرتے تھے تو جابر کہتے ہیں کہ مشرقین میں سے ایک شخص ایک شخص آیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار درخت کے میں لٹکی ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ سو گئے ہوں آنکھ لگ گئی ہو بہرحال اس بے خبری میں اس نے اگر کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اس نے لے لی وہاں سے اور اس تلوار کو نیام سے باہر جن نکال کر کے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں مطلب یہ کہ یہ اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے تو آپ مجھ سے ڈریں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو اس نے کہا کہ مجھے تم سے کون مجھ سے تمہیں کون بچانے والا ہے آپ نے پڑھے کنان سے فرمایا اللہ مجھے تجھ سے بچانے بچائے گا تو ایک کسی اور جگہ کی روایت میں تو یہ ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی ڈر کی وجہ سے اس پر اللہ نے رو مسلط کر دیا اور یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو وہاں ڈانٹ پلائی تو آخر یہ ہوا کہ اس نے تلوار نیام میں کر کے اور پھر اس طرح سے درخت پر لٹکا دی جہاں لٹکی ہوئی تھی یہ تو اتنی بات ہوئی لیکن جس وجہ سے حدیث ہیں یہاں وہ آگے مسئلہ یہ آیا کہ راضی کہتے ہیں کہ پھر نماز کے لیے اذان دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں تو ایک جماعت کے ساتھ پڑھائیں اور سمت آخرو وہ دو رکعتیں پڑھنے کے بعد وہ دماغ جو ہے وہ دشمن کے سامنے چلی گئی اور دوسری جماعت جو آئی وہ اس نے دو رکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تو یہ جاویر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے چار رکتیں ہو گئیں اور قوم کی دو دو رکتیں ہوئیں یعنی مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ دو رکتیں آپ کے ساتھ ہوئیں اور دو رکتیں انہوں نے الگ اپنی پڑھی جیسے کسی کے امام سے دو رکتیں اسکول جائیں تو وہ کیسے پڑھتا ہے اپنی دو رکتوں کو ویسے انہوں نے پڑھا تو اس خوف کی نماز میں یہ ہوا کہ امام ایک اور جماعت کے ساتھ دو دورہ کرتے یعنی کہ یہ آدھی آدھی نماز ہر ایک کو مل گئی اور دشمن سبھی کے مقابلے پہ بھی کھڑے رہے تاکہ دشمن اس وقت حملہ نہ کر دے اگر سب نماز میں چلے گئے حد دسناب نو یا سمیمی و محمد المحاجر قالا اخبرنا اخبر دوسری صنعت و حدسنا خطعبہ قالحدسنا علیہ النافی عبد اللہ قالہ سمیت الرسول اللہ صلاح سلم یقول حدک محت الجمہ ادق علی یہاں سے اب جمعہ کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے سرات القیق کہ بہت سی حدیثیں اس بار میں آ چکی ہیں اب جمعہ کا مسئلہ ہے تو ایک نماز جمعہ سے پہلے جمعہ کی تیاری تو ناس عبداللہ نے عمر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعہ کے جمعہ کی نماز کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ حصول کر لے ایسا یہ کہ ہر زمانے میں یہ ہر علاقے میں پانی کی استعمال کی یہ صورت نہیں ہے کہ جیسے مثلاً یہاں ہے کہ ہر آدمی جو ہے بڑی سہولت کے ساتھ ہر دن چاول لے لیتا ہے وہاں عرب میں جہاں بڑی مشکل سے پانی ملتا تھا یا اب بھی بعض علاقوں کے اندر پانی کی بڑی تنگی ہے وہاں ضروریات کے واسطے پانی مشکل سے ملتا ہے تو وہ نہانے کے لیے کہاں سے ملے گا روز نہانے کے لیے ضرورت ہو تو بے شک پھر الگ بات ہے ज्यादा زیادہ لمبا اپنی گجرات سعودی عرب میں مسافر کو پانی آسانی سے تو شاید ابھی بھی نہیں ملتا ہوگا اگر ایک جگہ سے دوسری بجا رہا ہے لیکن جن لوگوں نے چند سال پہلے دس بارہ سال پہلے بھی سفر کیا ہوگا ان کو اندازہ ان کا علم ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یا جدہ مدینہ منورہ کے بیچ میں سفر میں بعض سوا پانی پینے کو نہیں ملتا تھا وزیر کی پریشانی ہوتی تھی سنجا کی پریشانی ہوتی تھی تب نہانے کا مسئلہ کہاں سے آیا اور خاص طور پر اس زمانے کے اندر تو جہاں گھروں میں بھر بھر کر تین تین چار چار میل سے پانی لایا جاتا تھا تو ظاہر ہے کہ ہر دن شاور پہ وہاں کیا تصور کیا جا سکتا ہے باد لوگوں کو تو مہینوں بھی نصیب نہیں ہوتا تھا نہانا اب اس صورت میں آپ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں ایسے ماحول میں کہ جب کوئی شرط تم میں سے جمعہ کے لیے آئے یعنی جمعہ کی نماز اس کو پڑھنی ہے تو وہ غسل کرے یہ بات ہے آج بھی ایک بات میں یہ کہتا ہوں کہ یوں تو روز شاور لیتے ہیں وہ اپنی عادت سے ہو یا جو بھی ہے جمعہ کے دن جب شاور لینا ہو تو پھر نیت کر لینی چاہیے سنت کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی سنتوں میں ایک سنت یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے تو صاف سترا ہو جائے وہ نیت کر لیں تو سواب بھی مل جائے گا جا حد دسنا خطۂ ببن سعید حد دسنا علیہ دوسری صنعت حدنا ابن رخ اخبر علیہ علیم عن انبد اللہ ابن عبداللہ ابن عمر عن عبداللہ ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن منجا امن کلجما فلتصل عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہی ہے تو اور ان کی کنیت جوتی ہے جو بیٹے ہیں عبد اللہ ابن عمر کے ان کی کنیت ابو عبدالرحمان اور عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر تو یہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جبکہ آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں سے جو سخت دماغ کے لیے آئے وہ اس کو چاہیے کہ وہ حصول کریں وَحَدَّثَنِي هِلْمَنَةُ بْنُ يَاهَا قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَّابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ سِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي أَنَّ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ بَيْنَهُ وَيَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ عمر أَيَّةُ صَاعَةٍ هذه فقال إني شُغِلْتُ اليوم وَلَمْ أُنْقَلِبْ إِلَى آلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى عَلَى, على أَنْ اعلیٰ عمر ولبوا ادم وقت علیم کا ان رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا نیا سالم ابن عبد اللہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے تو عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے کا نام سالم اور دوسرے بیٹے کا نام عبد اللہ پہلی روایت عبداللہ سے آئی اور یہ روایت سالم سے ہے کہ ان کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ خطبہ رض جمعہ کے دن یہ ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کی بات ہوئی کہ جب وہ امیر المنین تھے خلیفہ تو جس وقت وہ خود بر رہے تھے جمعہ کے دن تو ایک صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اس وقت آئے جمعہ کی نماز کے لیے تو وہ کون سا آپ ہیں آگے کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے وہ آگے نام آئے گا اگر یہ واقعہ ایک ہی ہے میں اس حدیث اس کے بعد والی حدیث ہوئی ہے ریز صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آئے حضرت تم نے خطبے کے دوران ان کو پکار کر کہا یہ وقت ہے آنے کا تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ قرآن شریف کا حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو جمعہ کی تو پھر سارے کام چھوڑو جمعہ کی نماز کے لیے چلو اب جب خطبہ شروع ہو گیا اس بیچ میں کوئی آیا تو اس کو ماننا تو یہ ہو گئے کہ اس نے اس پر عمل نہیں کیا اگر اس پر عمل ہوتا تو خطب شروع ہونے سے پہلے آ جاتا مسجد کے اندر یہ تو تھا صحابہ کا حال جو قرآن شریف پر عمل کرنے کو ضروری سمجھتے تھے آج دیکھ لیں ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم خطبے کو ضرورت سے ضائع سمجھتے اور یہ ہے کہ بھائی نماز کب شروع ہوگی وہ وقت بتا دیئے تاکہ اس وقت آ جائیں یہ, یہ معلوم نہیں ہے کہ جمعہ کے دن نماز اور خطبہ دونوں ہی مطلوب ہیں اور اسی واسطے بعد علماء کا یہ سمجھ رہا ہے کہ دو رکعتیں چار رکعت کے بجائے دو رکعتیں تو کی گئی تھی اسی واسطے ورنہ اگر خطبہ نہ رکھا جاتا یا اس کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اگر کہیں کہ چار رکعت کے بجائے دو رکعتیں ہوتی تو خطبہ رکھا گیا اب لوگوں نے دو رکعت پہ تو قنات کر لی خطبہ کا چھوڑ دیا اس میں جہاں لوگوں کا اپنا یہ قصور ہے وہاں خطبہ دینے والوں کا قصور یہ ہے کہ وہ خطبہ بھی تو آدھا گھنٹہ کا دیتے ہیں تو وہ کہاں سے بس لائے گا کوئی آدمی خطبہ ہونا چاہیے نماز سے مختصر زیادہ سے زیادہ بہت ہوا نماز کے برابر نماز تو نہایت ہی مختصر کیونکہ اب اس کی اہمیت نہیں رہی نا دماغ میں خطبہ دینے والے کے دماغ میں تو ہے خطبے کی اہمیت اور جو نماز کے لیے آنے والے ہیں ان کے دل ان کو دماغ میں ہے نماز کی اہمیت دونوں کے مسئلے الگ الگ ہو گئے شریعت نے یہ رکھا تھا خطبہ ہو ضروری ہے وہ بہت مختصر ہو اور نماز اس سے لمبی ہو تو حضرت عمر نے پکارا کہ یہ وقت ہے یہ کون سا وقت آنے کا انہوں نے یہ کہا کہ میں آج ذرا مشغول ہو گیا تھا اور میں جب گھر پہنچا میں اس دور سے آ آت کر کے تو میں ایسے وقت میں پہنچا کہ مجھے اذان کی آواز آئی اب میرے پاس کوئی وقت نہیں رہا تھا سوائے اس کے کہ میں بس وضو کروں اور بھاگ کے آ جاؤں تو یہ بات رہی اس لیے دیر ہو گئی تو تمہوں نے فرمایا او ہو تو پھر وضو حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا حکم دیا کرتے سے معلوم ہوا کہ ایک غلطی سے تم نے یہ کی کہ دیر سے آئے اور دوسری غلطی یہ کہ غسل بھی چھوڑ دیا معلوم تو اس لیے وقت سے پہلے جمعہ جمع کے لیے پہنچنا مسجد کے اندر یہ بھی اہم ہے اور غسل کرنا یہ بھی عام ہے جمعہ کی تیاری میں سے اسی واسطے بعض تو یہاں تک کہتے ہیں علماء کے مستحب یہ ہے کہ غسل کے بعد سیدھے مسجد جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت غسل کرے کہ اسی غسل سے نماز جا کر کے جمعہ کی پڑھے حدثنا الصاف بن ابراہیم قالح اقبال ورید اب مسلم ان اوزائے قال حدسب نے عبی کسیم قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال بينما عمر بن القطاب يخطب الناس يوم الجمع إذ دخل عثمان بن عفن فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان يا أمير ومنين ما زدت حين سمعت النداء أنت بدأت ثم أقبلت فقال عمر والبضوء أيضا ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليفتصل اس میں آ وہ نام ابو رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمع دن خطبہ دے رہے تھے تو عثمان ابن حضرت عثمان ابن عقفان رضی اللہ عنہ آئے اس وقت تو حضرت عمر نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور فرمایا لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ وہ اذان کے بعد بھی دیر کرتے ہیں تو اس پر حضرت عثمان نے عرض کیا امیر ممنین میں نے جب اذان سنی تو میں نے اس سے زیادہ اور دیر نہیں کی یہاں تک کہ بس میں وزو ہی کر دوں پھر میں آ گیا. بس وزو کرنے کی دیر ہوئی ورنہ تو اذان کی آواز سنتے ہی آ گیا اس میں یہ بات نہیں کہ میں مشغول ہو گیا تھا کہ دور گیا ہوا تھا پہلی حدیث میں وہ بات آ چکی تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ اور وزو کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا تھا جب تم میں سے کوئی سر جمعہ کے لیے آئے تو اس کو غسل کرنا چاہیے تو تم وزو کر کے کیسے آیا تم کو غسل کر کے آنا چاہیے تو مطلب یہ ہوا بس کرنا چاہیے شاور لے سر جمعہ کے لیے آئے تو یہ جو حدیث میں آ رہی ہیں اس میں تاکید تو ہے جیسے حدیث گزری تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت پہنچے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت آنے کا انہوں نے یہ کہا کہ میں دور گیا ہوا تھا اور گھر میں پہنچا بس تو میں نے دیکھا کہ وقت ہو گیا ہے میں اتنی دیر میری لگی کہ میں نے وضو کی ہے اس پر انہوں نے عضمان نے عمر نے فرمایا کہ غسل بھی نہیں ہوا اب صرف وضو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شد جمعہ کے لئے آیا تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے تو ایک طرح کی تاکید سامنے آئی مگر یہ حدیث اس کو یہ صاف کر رہی ہے کہ اس سے یہ نہ سمجھے جائے کہ واجب ہے غسل کرنا جمعہ کے دن کہ واجب کا ترک جو ہے اس کے جو صورت ہوتی ہے وہ نہیں ہے غسل کے چھوڑنے سے ایسے جیسے واجب چھوڑ دیا ہو یہ بات نہیں فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل واجب ہے ہر محتلم یعنی مطلب یہ ہے کہ جس پر اور دن بھی غسل کرنا فرض ہوتا ہے اسی پر آج بھی فرض ہے واجب ہے ورنہ یہ کہ اگر غسل فرق نہیں ہو رہا ہے تو جمعہ کے دن بھی اس پر فرق نہیں ہوگا یہ ہے مطلب تمہارے کہ سنت ہے اور اس سنت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے اچھا خاص طور پر یہ جمعہ کے دن جو بات کہی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ صاحب کہہ تو اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ جمعہ کی نماز ہر مسجد میں نہیں رکھی گئی تھی بلکہ ہر مسجد محلے کی مسجد اور اپنے عرب ملکوں میں اسی طرح ہندوستان پاکستان میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ محلوں میں ایک ایک محلے کے اندر کئی کئی مسجدیں ہوتی بلکہ یہاں تک کہ اگر ایک دو مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ایک مسجد کے امام صاحب کی آواز دوسری مسجد میں پہنچ رہی تو بہت ہی نزدیک نزدیک مسجدیں ہوتی ہیں چھلانگ لگاؤ تو ادھر اور ایک ڈگ بھرو تو دوسری مسجد میں تو اب ہر مسجد میں جمعہ کیا جائے تو کوئی پھر جمعہ کی جو خصوصیت ہے وہ باقی نہیں رہتی جمعہ کو تو جامع الجماعت کہا گیا کہ وہ ساری جماعتیں جماعتوں کو اکٹھا اور جمع کرنے والی ہے مطلب یہ ہے کہ مختلف مسجدوں میں پانچ وقت کی جماعت ہو لیکن جمعہ کی نماز جو بڑی مسجدیں شہر کی ہیں ان میں ہونا چاہیے یہ اصل میں ایک سوچ رہی ہے اسلامی شروع سے اب لوگ دور دور سے آ رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے راستے ہر جگہ ایسے تو نہیں نا کہ پکے راستے ہیں ڈامر کے ہیں دھول دھمکا کچھ بھی نہیں ہے کچے راستوں سے چلے آ رہے ہیں گرمی کا موسم ہے دھول ہے پسینہ ہے تو اگر اسی طرح چلتے پھرتے رہیں گے اور جمعہ کے دن بھی نہا کر نہیں آئیں گے تو اس وقت کیا اثر ہوگا ظاہر ہے کہ جب سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں مسجد کے اندر تو ہجوم اور رش زیادہ ہے بہت بڑی بہت بڑا استماع ہے تو صاف ہو کر نہیں آئے تو اس سے پریشانی ہوگی دوسروں کو یہ ہے الباب اس لیے یہ حدیث آ رہی ہے حدثني هارون الرصيد بن الايلي واحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن واب قال اخبرني امرؤ بن عبد الله ابن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن الوليد بن سفيان عائشه انها قالت كان الناس ينتابون الجمع من منازلهم ومن العوالي فياتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فَاتا رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان فقال رسول اللہ کہ لوگ جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے اپنے گھروں سے اور اسی طرح سے من العوالی اوالی کا مطلب ہوا شہر سے باہر جو جنگل کا علاقہ ہے وہاں سے بھی جو شہر سے قریب باہر کی جو آبادیاں متصل آبادیاں ہوتی تھیں ان کو कहा کہا جاتا تو ان سے لوگ آتے تھے اب وہ آبا پہن کر کے اوپر हैं آبا کہتے ہیں कपड़ा ऊपर ڈھالا کپڑا اوپر ہوتا ہے وہ آبا پہن کے آتے تھے اور ان میں کیا ہوتا تھا کہ غبار اور دھول ڈسٹ جو ہے وہ ان کے کپڑوں پہ اچھی طرح سے آ جاتی تھی پھر ان میں سے کیا چونکہ مستقل چلنا پھرنا ہے تو ان میں سے بدبو نکلا کرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چنانچہ ایک چاہیے آیا آپ میرے پاس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ ایسا ہو کہ تم لوگ اس دن کے واسطے پاس صاف ہو کے آیا کرو یعنی صاف ستھرے مطلب وہی وہ تھا کہ نہ دھو کر کے اور یہ گرد و غبار اپنا دور کر کے کب آیا کرو پورا ہفتہ گرد و غبار کپڑوں پہ ہے بدن پہ ہے ویسے کہ ویسے ہی آ گئے تم یہاں لوگ زیادہ ہی اکٹھے ہوں گے گرمی کا موسم ہے چارے بتبو نکلے گی بدن سے تکلیف ہوگی نماز نماز میں یہ ہے مقصد تو یہ تو ہوئی اثر غلط لیکن جیسے میں نے پچھلے بھی پچھلے موقع پر بھی کہا تھا کہ جب سنت ہے جمعہ کے دن سنت ہو گیا تو ابھی تو اس وجہ کے تابع نہیں رہا کہ وہ وجہ پیش آئے گی تب تو غسل سنت ہوگا اور اگر وہ وجہ نہ ہو بلکہ ہم صاف ستھرے ہیں گاڑیوں میں بیٹھے چلے آ رہے ہیں اب اس دن کا غسل کوئی سنت نہیں یہ بات نہیں ہے پھر وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے وجہ کا رعایتی کریں گے سنت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے رض اللہ چ لوگ محنت مزدوری کرنے والے تھے اپنے اپنا سارا کام خود ہی کر رہے ولم مطلب کیا ہوا کہ بھائی ان کے کی یہاں کوئی نوکر چاہ کر نہیں خود ہی سارا کام کرنا ہے ہر چیز اپنی اپنے جانوروں کی اپنے گھر کی دکان کی باہر کی سارا کام خود کرنا ہے محنت ظاہر ہے کہ اس میں محنتی آدمی کا جسم اور کپڑے کیسے ہوں گے تو اس لیے کہہ ہیں کہ وہ ان میں میل کچہل ہوا کرتا تھا تو ان سے کہا گیا کہ جمعہ کے دن غسل کر لیا کرو حدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال وبكير بن اسد حدثاه عن ابي بكر المنقدر بن المنقدر عن عمرو بن سليمان بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسل يوم الجمعه على كل محتلم ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ وسلم اللہ نے فرمایا جمعہ کے دن کا غسل واجب ہے ہر محتلم جس کو احتلام ہو یعنی جس پر غسل فرض ہوتا ہے اس کے لیے اور مسباق کرنا اور خوشبو بھی لگانا یعنی پرفیوم جو اس کو میسر ہو یہ بات آپ نے فرمائی جو کچھ اسے میسر ہو یعنی ہے تو بے شک لگا لے نہیں ہے تو مانگنے تانگنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی دوسرے سے مانگتے پہلے ذرا خوشبو لگا دینا میاں ہم جمعہ کی نماز کو جا رہے اس کی ضرورت نہیں جو میسر ہے خوشبو وہ لگا لے اور لیکن دوسرے راوی الرحمان جو ہیں وہ آہ اس میں بکیر جو ہیں اسی میں راوی وہ عبد عبدالرحمان کا ذکر نہیں کرتے براہ راست امین اسلم کو ابو سعید خدری سے روایت کرنا بیان کرتے ہیں اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ ولاؤ منتی بل مرا کہ خوشبو لگائے اگرچہ وہ عورتوں اس کی عورتوں والی خوشبو یعنی اس کی بیوی کے پاس مرا اس سے کیا ہے خیر اب تو اس معاملے میں جو پرفیوم ملتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے جیسا یہ عورتوں کے لیے فور دی فار دیڈیز اور فور مین یہ لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ واقعی ہے کہ پہلے بھی یہ بات تھی کہ عورتوں کے لیے جو عطر تیار کیے جاتے تھے وہ مختلف ہوتے تھے مردوں عطر سے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ایسی عطر سے منع فرمایا ہے کہ جو جس میں رنگ ہو زعفران ہو یہ وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی آتا ہے کہ بھئی مردوں کے لیے تو وہ عطر ہے جس میں رنگ نہ ہو اور خوشبو ہو اور عورتوں کے واسطے وہ عطر ہے کہ جس میں رنگ ہو خوشبو ہو جو ہے بس معمولی ہو مطلب یہ ہے یعنی خوشبویں زیادہ نہیں پھوٹ رہی ہوں کہ جگر کو نکل گئی بس سب کی نظریں اٹھ رہی ہے کون جا رہی ہے یہ ضرورت دی. مطلب یہ ہے کہ بدن کے اندر جو ہے وہ بدبو دور کرنی ہے بس حد تک خوشبو وہ لگائیں رنگ ہوا کوئی اچھی بات نہیں رنگ تو ہے ہی عورتوں کے لیے مردوں کے واسطے یہ ہے کہ ماں خوشبو مقصود ہے رنگ نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح سے یوں کہیے کہ عورتوں کے لیے الگ یہاں اس واسطے شروعات میں آیا کہ اگرچہ عورتوں والی خوشبو ہی کیوں نہ اس نے اپنی بیوی کے پاس ہے گھر کی عورتوں کے پاس ہے وہی خوشبو لگا لی تھوڑی سی تاکہ بدبو کسی طرح بدن نہ رہے جمعہ کی نماز کے لئے ہیں تو ایک کو دوسرے سے تکلیف نہ ہو وحدثنا حسن الحلوانی قال حدثنا روح ابن عبادہ قال حدثنا ابن جریج دوسرے سند وحدثنا محمد بن رافق قال حدثنا عبداللزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرن ابراہیم ابن ميسر عن طاوس عن ابن عباس انہو ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم في الغسل یوم الجمعہ تاس ہی جو ہیں یہ شاگرد ہیں اپنے عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور تابعین میں ہیں اور مفسرین مفصلی، میں بھی اور محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وہ خوشبو لگائے گا یا تیل لگائے گا تو جو تیل اور خوشبو اسے استعمال کرنی ہے کیا اگر وہ اس کی بیوی بی کے پاس ہوں تب بھی اسے استعمال کرنا ہے اتنے عباس نے فرمایا مجھے اس کا پتہ نہیں کیونکہ خوشبو لگانے کی ہدایت تو ہے لیکن یہ کہ وہ اپنی بیوی بی کے پاس کا تیل اور خوشبو وہ بھی لگا وہ لگائے اس کا مجھے پتہ نہیں جبکہ پہلی حدیث وہ ابو سعید خدری کی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی اطلاع ابن عباس کو نہ ہو غلطی اللہ علیہ حدنی محمد بن حاتم قال حدثنا بحث قال حدثنا قال قال بحث ابن حد ابنانی کلبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہے ہر مسلمان پر اس بات کا کہ وہ ہر سات دن کے اندر وہ غسل کرے اپنے سر کو دھوئے اور اپنے بدن کو دھوئے سات دن سے زیادہ جو ہے وہ رہنا اس طرح وہ اس کو مناسب نہیں ہے یہ نہیں کہ جب غسل فرد ہوگا جب یہ ہوگا چاہے ایک مہینہ کو جائے سات دن کے اندر مطلب وہی ہے کہ ایک ہفتے میں ایک دن کم سے کم تو ہونا چاہیے پانی کی جو جہاں قلت ہوتی ہے کمی ہوتی ہے میں نے پچھلے موقع پر بتلایا تھا کہ ہر جگہ یہ آسانی تو نہیں کہ پائپ لائن چلے جا رہی ہے اور جہاں آج کھولے اور پانی مل جائے میلوں سے لانا ہوتا تھا ان جگہوں میں جو ہے پانی کے استعمال اتنا آسان نہیں تھا کہ ہر روز جو ہے ہر آدمی گھر کا شاور لے رہا ہے تو آج بھی بہت ملک ایسے ہیں کہ جہاں یہ پریشانی پانی کی ہے اس واسطے شریعت کے احکام اور اسلامی تعلیمات تو ہر جگہ کے واسطے ہیں وهدثنا قطيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرأ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن نبي صالح السمان عن نبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اختسل يوم الجمعة عصل الجنابة ثم راه فكأنما قرب بذنة ومن راه في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راه في الساعة الثالثة فكأنما قرر قبشا أقرنا ومن راها في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راها في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضه فاذا خلد الامام حضره الملائكه يستمعون الذكر ابو هريره رضي الله عنه في روايه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى يا جسفنا جمعه الدين غسل الجنابه किया يعني اس کے پھر وہ چلا جمعہ کے لیے اس سے یہ فقہ نے سمجھا ہے کہ یہ بھی ایک ترغیب کی صورت ہے یعنی کہ یہ اچھی بات ہے ترغیب ہے کہ جمعہ کے دن سے پہلے ایک شادی شدہ مرد اور عورت وہ رات میں ایک دوسرے سے فارغ ہو لیں اور اس کے بعد یہ جمعہ کی نماز کے لیے دن میں جائے گا طبیعت میں فرحت ہوگی بشاشت ہوگی اور یکسوئی ہوگی وہ جو زیادہ دن اور خاص طور پر گرم ملکوں کے اندر ایک ہفتہ ایک جوان آدمی پر بھی گزر جائے اور وہ یہ صورت نہ ہو تو طبیعت میں ایک جس کو ایک اعتدال جس کو کہتے ہیں یعنی ایک ایک لیول میں آ جانا طبیعت کا اور اس میں پریشانی نہ ہو یہ بات پھر خردرا مشکل ہوتی ہے تو جمعہ کے دن آدمی اطمینان کے ساتھ فرحت کے ساتھ طبیعت کے سکون کے ساتھ وہ آئے گا یہ ہے ترغیب کی وجہ پھر وہ آیا جمعہ کے لیے تو پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں تو اس نے ایسا ہے کہ جیسے ایک بدنا بدنا کہتے ہیں اٹھنی اونٹنی کو اس نے ایک قربانی دی ہے یا ایک صدقہ دیا ہے کیونکہ کربا قربان کہ دراصل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے جو جی دی جائے جو خلق کیا جائے اس کو کہا جاتا قربان اسی واضح عید الاضحیٰ کی قربانی جو ذبح کرتے ہیں اس کو قربانی اسی لیے کرتے ہیں کہ اس قربانی اس ذبح کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقصد تو یہ کہ اللہ کے رضا کے واسطے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لیے آج یہ ایک جانور باہر کیا جا رہا ہے اس واسطے اس کو قربانی کہتے ہیں تو یہاں یہ مراد یہی ہوگا کہ جیسے اس نے ایک اونٹ کا صدقہ دیا ہے اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا پہنچا تو ایسا جیسے اس نے گائے کی قربانی کی اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا تو ایسا جیسے اس نے ایک لیمب بند تندرست وہ اس نے اس کی قربانی دی اور جو چوتھی گھڑی میں پہنچا ایسا جیسے اس نے مرغی جو ہے اس کو صدقہ کیا اور جو پانچویں گھڑی میں پہنچا تو ایسا جیسے اس نے ایک انڈائی صدقہ میں دے دیا پھر جب امام نکل کے آتا ہے یعنی مطلب خطبہ دینے کے لیے تو پھر فرشتے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے از ذکر اکر سے مراد یہاں خطبہ ہے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن شریف کے اندر جو آیا ہے سورت الجمعہ میں یادین یوم جمعہ اللہ فصاؤ اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو تو پھر تم لوگ چل پر اہتمام کرو جانے کا کہیں ذکر کی طرف تو اس سے مراد ماں نماز نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے خطبہ یعنی خطبہ سے پہلے, پہلے پہنچنے کی کوشش کرو یعنی سوچو کہ ابھی تو خطبہ چل رہا ہوگا وہاں کے وقت پہنچ جائیں گے یہ غلط ہے تو وہاں واجب ہے تمام علماء اور کا یہ سمجھنا ہے کہ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جانا واجب ہے اتنا پہلے جایا جانا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ خطبہ بھی خطبہ یہ ہو لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تو از ذکر جو ہے قرآن شریف میں وہاں میں نے کہا کہ اس میں خطبہ ہے یہاں بھی یہی ہے کہ جب امام نکلتا ہے تو فرشتے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور خود سننے کے بعد اچھا اب اس سے جو گھڑیاں جو بتائی گئی ہیں پہلی گھڑی دوسری گھڑی تیسری گھڑی سے مراد کیا ہے کب سے شروع ہوتی جہاں تک مالکیا کا تعلق ہے وہ تو کہتے ہیں زوال کے بعد سے کہ جب زوال ہو جائے یعنی دن ڈھل ڈھلنا شروع ہو تو وہاں سے اس کو شروع کریں گے تو اس کا ماننا یہ ہوگا کہ جو جتنا جلدی پہنچ گیا اس نے اتنا ہی بڑا ثواب جو ہے حاصل کر لیا یہ ہے حدیث کا حاصل تو مالکیہ نے تو لیا کہ ابتدا جو ہوگی کہ پہلی گھڑی دوسری گھڑی تیسری گھڑی زوال کے بعد ہے شباب سے اور جو یوں کہ یہ کہ میجارٹی ہے وہ زوال سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ زوال سے پہلے جانا چاہیے حنفیہ کے بارے میں جہاں تک ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی اسی کو قبول کرتے ہیں کیونکہ جمعہ کا جمعہ جو ہے جب وہ ہونا ہے اول وقت کیونکہ خطبہ بھی ہے لوگ دور سے آ رہے ہیں دور واپس جانا ہے تو اس دن یہ نہیں ہے کہ دیر کر کے نماز پڑھی جائے جیسے زہر کی نماز دیر سے ہوتی ہے کیونکہ وہ محلے کی مسجدوں کے اندر ہے اس لیے وہ تو دیر سے پڑھی جائے جب گرمی ذرا کم ہو جائے دل دن ذرا ڈھلنے لگے تو اس لیے اب بھی زہر کا لفظ آپ نے فرمایا زہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو مطلب یہ ہے کہ بالکل اول وقت جس وقت خوب گرمی ہو رہی ہے گرم ملکوں کے اندر تو دروازہ کھول کے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے واسطے مسجد میں آنا بہت دشوار ہوگا تھوڑا تھوڑا ٹھہر جاؤ جب زہر کی نماز کے لیے مسجد میں جماعت ہونی چاہیے لیکن جمعہ کے دن کیونکہ لوگ دور سے دور سے آ رہے ہیں اور اسی طرح سے ان کو واپس بھی جانا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہاں بیٹھے اندازہ نہیں ہو سکتا یہاں بھی اول تو اللہ کے فضل سے ایک وقت گزرا ہے کہ لوگ بیس بیس میل پچیس پچیس میل چالیس میل سے جمعہ کی نماز کے لیے جیسے گاڑیوں میں آتے تھے لیکن باہر آتے تھے اب تو اللہ کا شکر ہے کہ بھائی یہاں مسجدیں اتنی ہو گئیں کہ پانچ پانچ اور دس منٹ کے فاصلے پر لیکن یہ تو گاڑیوں کا ملک ہے نا جہاں لوگ پیدل آج بھی جاتے ہیں افریقہ کے علاقے میں اور ہندوستان اور پاکستان کے بہت سے گاؤں کے اندر اور کشمیر کے علاقے میں وہاں تو یہ ہے کہ صاحب جمعہ کی نماز کے واسطے واقعی یہ ہے کہ صبح سے انسان چلتا ہے اور تب کہیں وہ بارہ بجے کے قریب وہ مسجد میں پہنچا اور جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر اب اس نے چلنے کی ٹھان ہی تو معلوم ہوا کہ مغرب تک وہ دن چھپے تک پہنچے گا کیا واقعی ان سے جمعہ ہوتا تھا میں کتنے ایسے علاقوں میں میرا جانا کہ جہاں واقعی یہی صورت دیکھی تو اس وقت محسوس ہوا کہ کیسا ان کا ایمان ہے ہم بڑے بنے پھرتے ہیں بنے سمرے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں لیکن واقعی دیکھے تو ان کا اہتمام دیکھیے کہ جمعہ کے واسطے بےچارے صبح کے چلے ہوئے چلے آ رہے ہیں ایک پہاڑ دوسرا پہاڑ سارے پار کرتے ہوئے اور جمعہ کی نماز میں آرام سے آ کے بیٹھ گیا اور پھر بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم بڑے تیر مار کے آ رہے ہیں بےچاروں میں وہی مسکنت وہی احساس کہ ہم کیسے مسلمان ہیں تو واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں تو اب کام آخ... آخ... آخ... آخ... آخ... آخ... تو سبھی کے واسطے ہوں گے جو اتنی محنت کر کے آ رہے ہیں آخر ان کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا تو سے جو ہیں ہاں تو میں اس پر کہہ رہا تھا کہ جب جمعہ کی نماز اول وقت ہونی ہے کہ زوال کے فوراً بعد تو پھر زوال کے بعد سے گھڑی ہو گننا جب جو اس سے پہلے اس کو تو پہلے سے آنا چاہیے جمعہ کی نماز کے لیے زوال سے پہلے آ جائیں تاکہ زوال ہونے کے ساتھ ہی فوراً یوں کہیے کہ خطبہ اور جمعہ شروع ہو سکے اور اس میں وہ شریک ہو جائیں تو جو جتنا جلدی آئے گا اتنا اچھا ہے جمعہ کے دن تو پہلے سے آ کے بیٹھ جائیں اور اپنا نمازوں کا وقت ہے تو نوافر پڑھتے رہیں قرآن شریف اور ذکر شغل یہ کام مسجد میں جمعہ کے دن ہونا چاہیے مجھے افسوس اس بات کا دیکھ کر ہے امی بار کوئی الگ تو نہیں ہے کہ اپنے ہندوستان اور پاکستان اور مشرقی علاقوں میں یہ حدیثیں جو ہیں ان پر عمل نہیں ہے بلکہ یہ کہ ہم یوں دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے جمعہ کے لیے جانا ہے جمعہ کی نماز کا جو وقف ہوگا اس, اس کا خیال کر کے پہنچتے ہیں مسجد میں پہلے سے جا کر بیٹھنا یہ یہ بات آج بھی اگر صحیح ملتی ہے تو عرب ملکوں کے اندر ہے یہ بات ان کی قابل قدر ہے عرب لوگوں کے اندر یہاں بھی میں دیکھتا ہوں یہاں کی مسجدوں میں جو پہلے سے آ کر بیٹھے نظر آتے ہیں وہ عرب لوگ ہیں اور اپنے ہندوستانی پاکستانی گھڑی دیکھ کر آتے ہیں غلط ہے یہ بات انلبی ہوسلم کال اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمہ و الاخت فقد لگا قال ابو کال اب جناب ابو الغتو وانما ہو ہوا فقد لگاؤ ابو اب یہ مسئلہ چل رہا ہے جمعہ کے مسائل چل رہے ہیں کہ جمعہ کے تیاریوں میں تو یہ کہ نہا دھو کر کے خوشبوئیں لگا کر آنا چاہیے اور جلد سے جلد پہنچنا چاہیے تو جو اس کے بتلائے گئے فضائل کہ جو پہلی گھڑی پہنچے گا تو اس نے جو ایسے جیسے ایک اونٹ کی قربانی دے دی اور دیر میں پہنچے گا تو جیسے گائے کی قربانی دی اور دیر میں پہنچے گا تو جیسے بکری کی قربانی دی اور دیر میں پہنچے گا تو جیسے مرغی سبقہ کر دی اور دیر میں پہنچے گا تو جیسے ایک انڈا جو ہے مرغی کا اس کا سبقہ کر دیا اور پھر جب امام خط کے لیے چل پوتا ہے تو پھر فرشتے جو ہیں وہ اپنا کاروبار لپیٹ کر کے اور بیٹھ جاتے ہیں سننے کے واسطے اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اب, اب اس کے بعد کوئی آیا بھی اس کی حاضری اور نہیں لگتی یہ اس کے معنی نکلیں گے یہاں اب یہ بات ہے کہ خود کا شروع ہو گیا اس کے آداب کیا ہیں تو ابو حرحرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے ساتھی سے یوں کہو کہ جمعہ کے دن کی خاموش ہو جا اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہے تو تم نے ایک لغو بات کی یعنی مطلب کیا ہوا کہ وہ تو بول ہی رہا تھا تم بھی بول پڑے اگرچہ تم نے اس کو چپ کرنے کے لیے بول, بولے تم تمہارا بولنا بھی تو بول نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ مکمل خاموشی ہونی چاہیے <تصفح> اور توجہ ہونا چاہیے امام کے خطبے کی طرح اب یہ کہ جہاں تک خطبے کے سننے کا تعلق ہے اس میں یہ سبھی متفق ہیں کہا کہ خطبہ سنا جائے اور ضروری ہے لیکن اس پہ کلام ہے کہ اگر اتنی دور ہو مقتدی کہ امام کے خطبے کی آواز نہ جا رہی ہو تب اس کے لیے کیا حکم ہے تو اس صورت میں شوافے کا کہنا تو یہ ہے کہ پھر اس کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ سنیں اس لیے جب آواز ہی نہیں آ رہی تو کہاں سے سنے گا لیکن حنفیہ اور دوسرا حضرات کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ جو حکم ہے وہ سبھی کے واسطے ہے اس میں یہ قید نہیں ہے کہ نزدیک اور دور تمہاری توجہ جو ہے حاضرین کی وہ خطبے کی طرف ہونی چاہیے اب یہ کہ بولنا شروع کریں گے تو جہاں تک آواز نہیں جا رہی اگر وہ بولیں گے تو جہاں تک آواز جاری ہے ان کے بھی کان میں کہاں سے پہنچے گی اس واسطے یہ ہے کہ سبھی کو خاموش رہنا ہے اور توجہ ہے وہ خطبے کی طرف ہو ویسے بھی آگے آئے گا کہ خطبہ جو ہے دراصل اس میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اب قرآن شریف جب پڑھا جائے تو اللہ سبحانہ و بعلا فرمانا یہ کہ اضا قر القرآن له ترحمون جب قرآن شریف پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تو وہاں یہ نہیں کہ اگر سنائی دے رہا ہے تو تم خاموش ہو جاؤ بلکہ یہ کہ جب پڑھا جائے تو پڑھا جائے آپ معلوم ہے کہ وہاں خطبہ دیا جا رہا ہے قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے تو آواز نہیں بھی آ رہی ہو تو بھی اپنے آپ کو خاموش کر لینا ہے ہاں جگہ ہی بدل جائے تو بات الگ ہے کہ کے طور پر مسجد سے باہر ہیں وہاں آواز بھی نہیں جا رہی ہے تو بے شک ٹھیک ہے پھر وہاں تو یہ ہے کہ ان پر احکامی مرتب نہیں ہوں گے تو یہ یہاں یہ مسئلہ آیا کر دوسري سند وعدسناه قطيبة بن صعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزنادن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه زاد قطيبة في رواياته وأشار بيده يقللها ابو حلیرا رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ اگر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے ایسی یعنی ایک ایسا وقت کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس حالت میں کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اس وقت اور گھڑی سے اس کا یہ عمل معافت کر جائے یعنی اس وقت کے اندر یہ کام کر رہا ہو وہ وہ گھڑی اسے مل گئی تو فرماتے ہیں کہ اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو دیں گے صرف یہ کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی آتی ہے اب یہ کہ وہ کون سی ہے وہ گھڑی ہے کون سا وقت ہے وہ اس میں فقاں نے مختلف اپنی غور فکر کر کے نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن ترجیح جو ہے امام نوی بھی جیسے کہہ رہے ہیں ترجیح معلوم ہوتی اس بات کو کہ وہ وقت ہے کہ جو جس میں امام خطبہ دے رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے تو یہی وقت ہے دراصل وہ مختصر کہ جس میں جو کچھ مانگا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اسی واسطے خطبے کے اندر دعائیں بھی رکھی گئی ہیں کہ دوسرا خطبہ جو ہے اس میں دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ تاکہ قبولیت کا وقت ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں رہ گئی یہ کہ اس کے لیے جو ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے جو دعا مانگتے ہیں وہ مسئلہ آگے حدیث میں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ اس کا, اس کا کیا حکم ہے اسی طرح سے جو لوگ آمین آمین کہتے ہیں بالکل غلط ہے اس لیے کہ یہاں خطبے کے وقت میں جب خاموشی کا حکم ہے تو یہ آمین کہنا کا کیا مطلب ہے اسی لیے فقائے کہتے ہیں کہ آمین کہنا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے خطبے کے اندر تو سننے والوں کو صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور لفظ درود پڑھنا ہے تو وہ زبان سے نہیں پڑھیں بلکہ یہ کہ اس کو دل دل میں پڑھ لیں تو آمین بھی کہنا ہے تو دل سے کہیں یعنی ایسا نہیں کہ اس سے آواز کے ساتھ کہ منہ سے آواز نکل رہی نہ تو اس طرح کہا جائے اور نہ اسی طرح درد صریف پڑھا جائے اس لیے کہ حکم کی تعمیر کرنی ہے تو پھر حکم تو یہی ہے خاموش رہو تو یہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ایک تو غلطی وہ ہوتی کہ آدمی سمجھے کہ میں غلطی کر رہا اور یہ غلطی وہ ہوتی کہ آدمی سمجھے کہ میں بالکل صحیح کر رہا تو یہ عجیب بات ہے عبد بن قال حرحمان مسلم عن اب محمد بن زیادہ عن ابن اللہ خیریف یہ ابرۃ اللہ, اللہ, بھی ابو رضی اللہ عنہ کی روایت مضمون ایک ہی ہے کہ جمعہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جمعہ میں ایک گھڑی ہوتی ہے کہ مسلم کوئی مسلمان جب اس گھڑی کی موافقت کر رہا ہو یعنی معاسکت اپنے عمل سے کہ اس میں اللہ سے کوئی خیر مانگے تو اللہ اس کو دیں اور یہ وہ ایک بہت ہی مختصر ٹائم ہوتا ہے لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے اسی واسطے یہ ہے کہ جو طلبگار ہوتے ہیں ایسے خیر کے وہ تو یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی وہ یوں تلاش کریں کہاں ہے کون سا وقت ہے گھڑی دیکھنے بیٹھ جائیں کہ شاید وہ گھڑی وہ وقت آ گیا کیا وہ تو یہ ہے کہ پھر جمعہ کا دن جو ہے اور دنوں کے مقابلے میں ان کی عبادتیں ذکر اور شبل تلاوت قرآن شریف یہ چیزیں اور دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن زیادہ کرتے ہیں مختلف اوقات میں تو اس سے کیا ہے کہ بھئی کوئی بھی وقت اس سے چھوٹ نہیں پائے گا کوئی نہ جو بھی وقت آئے گا تو چنا بعض فقاع کی رائے بھی ہے کہ وہ گھڑی کوئی مقرر نہیں ہے وہ دن کا کسی بھی حصے میں کسی وقت ہو سکتی ہے ازل وقت بھی ہو سکتی ہے بیچ میں بھی آ سکتی ہے شام کو بھی آ سکتی ہے تو اس واسطے جب متعین نہیں کیا گیا تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ وہ گھڑی تو ہے مختصر کیونکہ حدیث میں خفیفہ ہلکی مختصر ہے وہ لیکن اب جب مختصر ہے اور اس کا وقت متعین نہیں بنا دن کے اندر کسی وقت بھی ہو سکتی ہے جیسے سب قدر کا مسئلہ ہے تو سب قدر کی تلاش کرنے والے جو ہیں وہ تمام تاخ راتوں میں جاگنے کی کوشش کریں گے تو اور بلکہ اور زیادہ احتیاط والے جو ہوں گے وہ پورے رمضان کے راتوں میں جاگیں گے کیونکہ یہ بھی تو ایک قل ہے کہ رمضان کے کسی بھی رات میں ہو سکتی تو یہ دراصل طلبگار ہونے کی بات ہے نہ یہ کہ سہولت پسند وحدثنا هارول بن سعيد الأيلي وآمد بن عيسى قال حدثنا ابن أواب قال أخبرنا مخرم عن أبي بودة بن أبي موسى لشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أصمعت آباتة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن يساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تغضي الصلاة ابو بردہ جو حضرت ابو موسا شری رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صحابی ہیں وہ بھی کتنا مشہور صحابی ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے ابو بردا سے ایک صحابی کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے اس گھڑی کے بارے میں کچھ حدیث بیان کرتے سنا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے میرے ابا کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا، میں نے سنا آپ فرماتے تھے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ جب امام بیٹھ جائے یعنی خطبہ دینے کے لیے اور یہاں تک کہ نماز پوری ہو جائے اس، وہ اس،, اس کے درمیان میں ہے وہ گھڑی تو جیسے میں نے پہلے ہی بتلایا تھا مگر یہ کہ اور روایتوں میں نہیں ہے ایک ایک صرف ایک روایت کے اندر یہ بات آئی ہے رحمان العرچ انبا یقول کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الشمس یوم الجما فی خلق آدم وفی اوت الجن و فی اخل جان ہرا <حرار> اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن جن میں سورج نکلتا ہے ایک محاورہ ہے پڑھنا تو ہر دن سورج ہی نکلے گا مطلب سورج نکلنے کا مطلب دن شروع ہوتا ہی ہے سورج کے طلوع سے نظر آیا کہ نہ آیا مگر ایک محاورہ ہے کہ تمام دنوں میں جس میں سورج نکلتا ہے اس میں بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے جمعہ جو ہے افضل ترین دن ہوا اسی میں آدم علیہ سلاط وسلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو وہاں سے نکالا گیا بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی پیدا ہونا بھی ٹھیک اچھی بات ہوئی اور اسی طرح جنت میں بھیجا جانا بھی اچھی بات ہوئی مگر جنت سے نکالا جانا کون سی اچھی بات ہوئی تو اس واسطے اس کی جمعہ کی خصوصیات میں یا فضائل میں بتلانے کا کیا مانا ہوا ہے تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک خیر ہے اس واسطے کہ بظاہر تو دراصل وہ یوں کہیے کہ برائی ہے کہ جنت میں پہنچا ہوئے کوئی بھی انسان وہاں سے نکالا جائے لیکن یہ کہ وہ نکلنا بھی حکمتوں کے ساتھ تھا کیونکہ اگر جنتی میں رہتے آدم علیہ اسلام تو ہم اور آپ کہاں ہوتے کہ دنیا میں جو ہے جو کچھ یہ سارا نظام ہے یہ کہاں سے ہوتا تو اگر ہماری موجودگی ہمارے حق میں اور ساری دنیا کے انسان جو ہیں ان کی موجودگی ان کے حق میں خیر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خیر کا سبب تو آدم علیہ السلام کا جمن سے نکلنا ہی ہوا نا اس واسطے ان کا نکلنا بھی ہمارے لیے خیر ہوا تو اس لیے فضائل ال جمعہ میں اس کو بھی لے لیا گیا سعید قال قالحدن مغیر یعنی الحزامی انبیبی آنبی وفی ادخل وفی وخلہ جمع اس میں ایک اضافہ ہے ابو رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رفیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سورج نکل نکلتا ہے دنوں میں ان میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے تو اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے پھر اسی میں جنت میں داخل کیے گئے پھر اسی میں اسی دن جو ہے وہ جنت سے نکالے گئے اور یہ کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی تو معلوم ہوا کہ ابتدا جو ہے اس دنیا انسانیت کی وہ بھی جمعہ میں ہوئی اور انتہا اس پورے عالم کی جو ہے وہ بھی جمعہ کے دن ہے تو یہ اتنا بڑا عظمت والا دن ہوا وحدثنا عمر ناقض قال حدثنا سفيان بن عيينق عن نبي الزنادة للآلد نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيدان بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدان الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد ابو وہ رضی اللہ عصل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یوں تو بعد والے ہیں امتوں میں اور امتیں پہلے آ چکی ہم باد کی امت ہے اس لیے زمان زمانے کے لحاظ سے تو دنیا میں ہمیں بعد والے لیکن فرمایا قیامت میں ہم آگے والے ہوں گے قیامت میں ترتیب یہ نہیں ہوگی کہ جو پہلی امت آئی وہ پہلے چلو جو بعد والی اس کے بعد پھر ہم سب سے آخر نظارے یا نہیں قیامت میں ہم آگے ہوں تو ترتیب الٹ جائے گی ایک تو یہ بات فرمائی آپ نے اور دوسرے یہ فرمایا کہ علاوہ اس کے بھائی ان لوگوں کو پچھلی متوں کو کتاب دی گئی ہم سے پہلے اور ہمیں جو ان کے بعد دی گئی کتاب تو ترتیب تو یہ ہے کہ جب کتاب ان کو پہلے ملی ان کا حساب پہلے ہونا چاہیے ہم کو کتاب ملی, ملی تو ہمارا حساب بعد میں ہونا چاہیے مگر یہ نہیں تو یہ تو مضمون کی تکمیل ہوئی اس کے بعد یہ کہ فرمایا پھر یہ دن جو ہے یعنی مراد اس سے جمعہ کا دن فرمایا اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اوپر جو ہمارے لیے اس کی فضیلت کو لکھ دیا تھا اللہ نے ہم کو تو اس کی ہدایت دے دی لیکن جہاں تک اور اور لوگوں کا تعلق ہے اس امت سے ہٹ کر کے دو دوسری امتیں فرمایا وہ ہمارے پیچھے ہو گئی یہود جو ہے وہ کل اور نسارہ پرسوں کیا مطلب ہوا کہ اصل میں تو اللہ سبحانہ خان و تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن ہفتے کے دنوں میں اصل تو وہی ہے عظمت والا لیکن یہ کہ دوسری امتوں نے اس دن کو نہیں پایا وہ تو انہوں نے تو کھو دیا اب یہود نے تو لے لیا ہفتے کا دن اور نصارا نے لے لیا جو اتوار کا دن لیکن اللہ نے ہدایت دی مسلمانوں کو اور ان کو وہی دن مل گیا جمعہ کا جو اصل عدمت والا دن ہے تو اس لیے اس دن کی بڑی قدر و قیمت ہونی چاہیے نہ یہ کہ اس کو اور دنوں کی طرح سے ایک دن سمجھ کر کے اور اس کی فضیلتوں کا اہتمام نہ کیا جائے وحدثنا قطيبة بن السعيد وظهير بن حرب قالا حدثنا دريلا للآمش نبي صالح نبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدان الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدان الله له قال يوم الجمعة فلیوں لَنَا وَغَدًا لِلْيَهُودِ حود غَدٍ بادن یہ حدیث اور زیادہ واضح ہے اس میں غذا زیادہ ہو گئی پہلی حدیث میں اختصار تھا آپ نے فرمایا یہ بھی ابھی حر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بعد والے ہیں قیامت کے دن اول ہوں گے اور ہم ہی وہ پہلے گنت میں داخل ہوں گے علاوہ اس کے کہ ہم سے پہلے ان لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اور ہمیں ان کے بعد دی گئی کتاب اور انہوں نے جو ہے ایک معاملے حق کے معاملے کے اندر انہوں نے اختلاف کیا تو لہٰذا وہ تو بچل گئے اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی ان کے اختلاف اس اس والے معاملے کے اندر اس پر آپ نے فرمایا چنا چاہیے دن وہ ہے کہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا اس اختلاف اس کی وجہ سے کہ وہ سمجھ نہیں سکے وہ دن کون سا ہے عظمت والا اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی فرمایا یہ جمعہ کا دن ہے تو یہ دن تو ہمارے لیے ہوا اور کل کا دن یہود کے واسطے اور پرسوں کا دن نسارا کے لیے ہو گیا ابو کر واسل ابن عبد البن حاجم نبی حریرہ ابن ہراس عن هزيفة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من قان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فعدان الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبعون لنا يوم القيامة نهن الآخرون من أهل الدنيا والأفضلون يوم القيامة المغضي لهم قبل الخلائق وفي رواية واصل المفضي بينهم حزیفہ یہ پچھلی روایتیں تو حضرت ابوریرا کی ہیں یہ حضرت حذیفہ کی ہیں ابو ابوریرہ بھی ہیں اور حذیفہ دو کی روایت ہوئی مل کر ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ نے ان کو جمعہ کے بارے میں بھٹکا دیا اللہ نے بھٹکا دیا مطلب یہ ہے کہ وہ اختلاف کر رہے تھے ان کو نہیں ملا تو یہود کے لیے تو ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن اب اللہ ہمیں لے کر آیا تو اللہ نے ہم کو جمعہ کے دن کی ہدایت دے دی تو اس طرح سے جمعہ اور ہفتہ اور اتوار یہ تین دن ہو گئے تو مطلب ہے جمعہ پہلے آیا ہفتہ اس کے بعد آیا اتوار اس کے بعد آیا تو اس لیے فرمایا کہ وہ ہمارے تابع ہو گئے جب دنیا میں بعد میں انہوں نے لیا ہے اپنے دن کو ہمارے مقابلے میں تو اسی طرح سے قیامت میں کیا ہوگا دنیا میں تو ہم آخر ہیں اور قیامت میں اول ہو جائیں گے یہ آپ نے کوئی مثال دے کر کہ جیسے ہفتے کے دنوں میں ہمارا دن پہلے آ گیا یہود کا اس کے بعد آیا نصارہ کا اس کے بعد آیا اسی طرح قیامت میں بھی ترتیب ہو جائے گی کہ آنا کے دن تو ان کو ہم سے پہلے بتا دیا گیا تھا مگر انہوں نے اس کو کھو دیا ہمیں مل گیا تو لہٰذا یہ فضیلت کی بات ہے تو قیامت میں بھی اسی طرح ہم کو وہ یہ فضیلت حاصل ہوگی وحدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى يا أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم نبيا سهل قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة يزاد ابن حجر يجب هروفة كافة فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نقیل و کیلولہ سے ہے قیلولہ کے معنی آتے ہیں جس کو آپ انگلش میں نیپ بولتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے آرام کرنا ہلکی نیند لے لینا یہ قیلولہ کہلاتا ہے جو دوپہر کو آ... لیا کیا جاتا ہے تو عرب ملکوں میں جہاں گرمی اچھی خاصی ہوتی ہے تو وہاں یہی ہے کہ بھائی دوپہر کو تھوڑا آرام کر لیا جائے وہ سخت گرمی کا وقت نکل جائے اور دن بھی لمبا ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ صبح سے لے کر دوپہر تک محنت محنت کر لی پھر اپنا تھوڑا آرام کر کے پھر شروع ہو گئے وہ آج بھی دیکھا ہوگا ظہر کے بعد جو ہے دکانیں وکانیں بند ہو جاتی ہیں اور یہ عربوں کا یہ جو معاشرہ تھا اس کا اثر وہاں وہاں تک پہنچا جہاں تک کے یہ مسلمان اور عرب حضرات گئے چنانچہ آ, اسپین میں جب کہ پانچ سو سال وہاں سے مسلمانوں کو گئے ہوئے ہو گئے آج بھی وہ اسپین, اسپین میں آ, دوپہر کے بعد سناٹا بالکل وہاں وہی حالت ہو جاتی ہے جیسے عرب ملکوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اب جو لوگ یہ نئی تہذیب کے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں جیسا یہ اور وہ ہر چیز مولوی کے کندھے پہ تو مولوی جو ہیں ان کو تو قیلولہ کے بغیر ان کا کام ہی نہیں چلتا بس وہ علم نہ ہونے کی بات ہے تو یہ طبی اور ڈاکٹری اصول سے بھی مفید ہے اور پھر ہم کو اس سے کیا لینا مفید ہے کہ نہیں ہے دیکھنا یہ کہ یہ مولویوں کی خود کی ایجاد ہے یہ یہ کہ حدیث میں ہے تو سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قیلولہ نہیں کرتے تھے اور نہ دوپہر کا کھانا ہم کھاتے تھے مگر جمعہ کے بعد تو جمعہ کے بعد کھانا کھانا اور اس کے بعد خیرولہ کرنا کیونکہ کھانے کے بعد طبیعت سست ہو جاتی ہے اور جمعہ کے دن خطبہ کا سننا بکسر تو یہ ہوتا ہے کہ خطیط صاحب خطبہ دے رہے ہیں چاہے دس منٹ پانچ منٹ ہی کی کیوں نہ اور سونے والوں کو ٹھیک اسی وقت نیند آئی اسی طرح نماز میں تو اس لیے ایک نماز سے فارغ ہو کر ہلکے پھلکے ہو کر پھر جا کر کے کھانا کھائیں اور خیر اللہ کریں یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو راوی علی ابن حجر ہیں ان کا کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ جو ہیں یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرتے یہ تو صحابہ کا طریقہ ہوا واحد ابن صحاف ابن ابراہیم کالا اخبر سلم الاقوع ان ابی کالا کن انجما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زالت نرجع نتتبع سلم ابن اخوا سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ میں ہوتے جمعہ کی نماز ادا کرتے جب سورج ڈھل جاتا پھر ہم واپس ہوتے سایوں کو تلاش کرتے ہوئے تو سایہ کو تلاش کرنے کا میں نے ج... مطلب پچھلے جمعہ میں پچھلے اتوار کو دس میں بتلایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کافی اونچا ہوتا تھا سایہ چیزوں کا اتنا لمبا نہیں پڑتا تھا کہ آرام سے چلے جاؤ اب گرمی کے موسم میں سایہ بڑی نعمت ہوتی ہے تو سایہ تلاش کرتے ہو مطلب یہ کہاں سائے ہے کہاں کو سایہ کہاں کو سایہ ہے اس کے اندر کو کسی طرف ہوتے ہوئے چلیں آگے وہی عیاسلم رسوا کی روایت میں ہے کہ کنانس رسول اللہ وسلم الجمہ فنرجیز کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے پھر واپس ہوتے اور ہمیں دیواروں کا سایہ ہی نہیں ملتا تھا کہ جس کے اندر ہم, در ہم او اس کے سایہ میں چل سکیں وحدثنا وبعد الله ابن عمر القواريجي وأبو كامل جحدري جميعا الخالد قال أبو كامل حدثنا خالد بن الحاليس قال حدثنا وبعد الله عن نافعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمع قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم خالد ابن ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دیتے کھڑے ہو کر اسی لیے کھڑے ہو کر ہی خطبہ دینا سنت ہے تقریر تو آپ بیٹھ کے کر لیں کھڑے ہو کر کرنے، لیٹھ کے کر لیں لیٹ کے کر لیں کیسے بھی کر لیں لیکن خطبہ جمعہ کا جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی خطبہ دینا سنت ہے سوافک یہاں تو واضح ہے کہ خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی دیا جائے گا حنفیہ کے ہاں جو ہے وہ مستحب کا درجہ سنت تو سبھی مان رہے ہیں پر یہ ہے کہ واطح کے یہاں واجب اور حنفیہ کے یہاں سنت اس کے معنی یہ ہو ہوگا کہ اگر کوئی بیٹھ کر خشبہ دے گا تو بکرو ہوگا ایک بات تو یہ ہو گئی پھر آپ بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو خطبے ہوتے تھے اور دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھا تھا آپ تشریف رکھتے تھے بیٹھتے تھے معلوم یہ پورا عمل سنت اور آگے یہ کہہ رہے ہیں عبد جیسا کہ تم لوگ آج کل کرتے ہو یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے بعد تمام مسلمان ہر جگہ اور صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ دو خطبے دیتے کھڑے ہو کر اور اس کے بیچ میں بیٹھتے اب یہ ایک جگہ میری میں دماغ کی نماز میں نے پڑھی ایک صاحب نے خطبہ دیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آخر یہ کی کیا مصیبت ہے خطبہ دو خطبے وص... تو انہوں نے کیے لیکن بیٹھے بالکل نہیں بیچ میں ٹانگوں میں کچھ تکلیف ہے سنتوں کا اتنا بھی خیال نہیں اگر ہمیں مسجدوں میں اور ممبر اور محراب کو بھی سنتوں سے خالی کرتے ہیں تو کہاں جائیں گے سنتوں کو تلاش کرنے کو بس وہیں اپنا کھڑے کھڑے ہی انہوں نے خطبہ ختم کر کے اور میرے خیال سے ایک دس سیکنڈ انہوں نے وقفہ کیا اور اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ وہیں وہیں شروع کر دیا اب اس نئی نئی باتوں کو لانے سے یہ کہ ہمارا علم بہت بڑا ہے سنتوں سے کیا علم حاصل ہو جائے یہ بڑا علم ہے نا یہ کہ سنتوں کے خلاف کرنے میں کوئی بڑی بات ہے اب جو بھی اس کی حکمت ہو رسول اللہ صلیم سے جو طریقہ ثابت ہے فكل انا چاہیے حدثنا يحيى بن يحيى وحسن وحسن ابن الربيع و بكر بن ابي صيب قال حدثنا قال يحيى اقبلنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوس أن سماكن جابر بن سمره قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القران ويذكر الناس جاب ابن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوا کرتے تھے اور ان دونوں کے بیچ میں آپ بیٹھا کرتے تھے اور قرآن شریف پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے قرآن شریف پڑھتے تھے اس کو انشاء اللہ میں آگے لوں گا اچھا ساتھ یا کال اخبر ابو خیسمہ انصما کال امبانی جابر ان رسول اللہ فقد فقد واللہ اکثر من الفی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سماک روایت کرتے ہیں سماک جابر سے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے پھر خطبہ کھڑے کھڑے دیا کرتے تھے اس کے بعد جابر نے سمان سے کہا کہ جو تمہیں یہ بات بتلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے وہ جھوٹا ہے اور انہوں نے کہا کہ بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو ہزار سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں یہ جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آخر عمر تک یہ ہوا کہ بیٹھ کر کبھی خطبہ نہیں دیا خود کھڑے ہو کر اور بیچ میں آپ تصیف رکھتے تھے وہ حد دسنا عثمان ابنو ابوال سعد اب صاف ابن ابراہیم قلعہ عمان جریر قالا عثمان حد دسنا جریر ان حسین ابن عبد الرحمان ان صارف ابن, ابن عبلجاد عن جابر ابن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا إثنى عشر رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهمن فضوا إليها وتركوك قائما جابر رضي الله عنه جابر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو ہوا یہ کہ شام سے ایک قافلہ آیا دراصل یہاں یہ تفصیل نہیں ہے لیکن سیرت کی کتابوں میں ہے اور حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے یہ اور روایتوں میں کہ مدینہ منورہ کے اندر کھانے پینے کے سامان کی کمی ہو رہی تھی قحط جیسی صورت تھی تو یہ ہوا کہ اس, اسی درمیان میں کہا آپ خطبہ دیں جبکہ خود, دے جب خود دے اور یہ شروع کا زمانہ ہے ایک بات یہ رہے ذہن میں کہ جمعہ تو بے شک پہلی سال جو ہجرت کا ہے جمعہ تو اسی وقت ہو گیا چنانچہ جب آپ قبا سے تصریف لے گئے قبا تو پہلے مدینے کی آبادی سے الگ ایک آبادی تھی اب تو ملی گئی سب کچھ مل گیا لیکن قباع سے جب آپ مدینے کی طرف ترسیم لے, جا لے, لے جانے لگے جو زیادہ زیادہ ڈیڑھ میل کا ہی فاصلہ تو ہے تو بیچ میں آپ نے جمعہ کی نماز جمعہ کا دن تھا تو راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا آپ نے جمعہ کی نماز وہاں پڑھی وہ مسجد موجود ہے ابھی بھی اور تمام سیرت کی اور حدیثی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے تو اس لیے جمعہ تو شروع سے چلا آتا ہے وہ پہلے سن ایک ہجری سے مانی لی مان لی لیکن بعض دوسرے محدثین تو یہاں تک کلام کرتے ہیں کہ اور اس سے پہلے سے جمعہ آتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف بھی نہیں لائے تھے تو ابن عمیر رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر جو مسلمان تھے تو اس لیے پہلے سے لیکن بہر آپ نے سن ایک ہجری میں مدین مدینہ مدین نوبرا میں آپ نے تشریف لانے کے بعد ہی جمعہ کی نماز پڑھی تو جمعہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے اب یہ واقعہ شروع زمانے کا ہے لوگوں کو یہ بات جمعہ کے خطبے کی کیا اہمیت ہے اتنی بات پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں بے شک یہ اہم بات ہے لیکن کچھ جمعہ کے خطبے کی بھی کچھ اس خصوصی اہمیت ہے وہ لوگوں کو اتنا معلوم نہیں تھا ہوا یہ کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اسی وقت جو ہے وہ ایک قافلہ شام سے آیا اور جیسے پہلے ہوا ہوتا ہوگا اس زمانے میں کتابوں میں بھی لکھا ڈھول پیٹتے آتے تھے بھئی آگے آگے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ شہر کے اندر پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی کوئی قافلہ آ گیا کافلا تو یہ جو آواز سنی تو یہ جو خود کے دوران صحابہ یہاں تشریف رکھتے تھے وہ سارے بھاگ کھڑے ہوئے فن فتل سلیہ سب نکل گئے وہاں خطبہ کے دوران اور یہاں تک کے بارہ آدمی رہ گئے بارہ صحابہ جو ہیں وہ صرف خطبے کے سننے کے لیے رہ گئے باقی سب چلے گئے منافقین تو خیال اصل میں تو ہو سکتا ہے یہی ہوا ہوگا منافقین نے پہلے بھاگ لگائی ہوگی اور اس کو ان کا دیکھا گیا کہ اور صحابہ بھی چلے گئے اور یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس کے بعد یہ ہے کہ چنانچہ یہ آئے اتری جو سورہ میں ہے وہ اظہار اور تجارتَََ اولا ون ان سب کو علیہ و اور جب یہ انہوں نے تجارت یعنی مطلب وہ قافلہ تجارت جو بھی دیکھا اولا ون کھیل کود اس میں یہ ہوتا ہوگا کہ قافلے کے اندر آ جائے کھیلتے کودتے لڑکے جو ہیں وہ غلام لڑکے وہ کھیلتے ہوئے آتے ہوں گے تو کچھ ٹینے نوجوان وہ بھی اپنا کھیل دیکھنے کے بعد وہ بھاگ لیے ہوں گے ان سب بھی یہ تو نکل کھڑے ہوئے ادھر ادھر چلے گئے اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ گئے یہاں اس آیت کو دو وجہ سے لائیں اس حدیث کے اندر امام مسلم جو اس حدیث کو لا رہے ہیں اسے دو مسئلے بتانے ایک تو خطبے کی اہمیت کہ قرآن شریف کی آیت باقاعدہ اس بات پر اتری کہ خطبہ چھوڑ کر کیسے چلے گئے اور آگے فرمایا کُلما خیر من اللہ تجارہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تو اس تجارت اور جو کھیل کود اس میں ہوتا ہے اس سے کہیں بہتر ہے تو ایک تو خطبے کی اہمیت بتانی ہے کیونکہ خطبے کا یہ جمعہ کا باب چل رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا وطراک کا قائمن قائمن فرمایا آپ کو کھڑا چھوڑ گئے یوں نہیں کہا کہ آپ کو چھوڑ گئے یوں نہیں فرمایا خُطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے کھڑا ہوا چھوڑ گئے مطلب اس کا مطلب ہوا خطبے کے لیے کھڑا رہنا جو ہے یہ اللہ کو بھی یہی اللہ کے سے یہ طریقہ مقرر ہے یہ بات معلوم ہو گئی حدثنا لفاء بن الهيسم الباسطي قال حدثنا خالد عن الطحان عن حسين سالب وابي سفيان عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمع فقدمت سويقة قال فقلد الناس اليها فلم يبق إلا إثنى عشر رجل أنا فيهم قال فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أولها ونفضوا اليها وتركوك قائما تو یہی جابر ابن عبداللہ کی روایت دی ہے الفاظ کا فرق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کے دن تھے تو ایک قافلہ آیا سوئخہ کا لفظ ہے اردو میں اس کا کوئی ٹھیٹ لفظ اردو میں آتا ہے مگر وہ مستعمل اب نہیں ہے وہ کبھی ہوتا ہوگا لہذا میں اس کا ترجمہ وہ نہیں کر رہا ہوں جس کو اس جس کو اسی طرح سمجھنا مشکل ہو کہ جیسے سویخہ کا سمجھنا مشکل اس لیے میں قافلہ ہی ترجمہ کر رہا کہ قافلہ آیا تو یہ کہتے ہیں کہ جابر کہ سب لوگ نکل گئے اس کی طرف صرف بارہ آدمی رہ گئے اور میں بھی ان میں تھا یہ اضافہ ہے اس میں جو پہلی حدیث میں نہیں یہ کہ میں بھی ان میں تھا تو جابر کہتے ہیں کہ اس پر اللہ سبحانہ و تارا نے اتارا آیت وہ اجارہ اور تجارتمن فبو الحایٰ و ترقو کا تیسری روایت کو بھی لے لوں اس میں حد اسماعیل اخبر حسین حسین عبد اللہ کالبین فابتدرها اصحاب رسول اللہ ابو بکر و عمرت حاضر آیا و وہی ہے جابر ابن عبداللہ کی روایت کے اس درمیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلیم کھڑے کھڑے ہو, ہوئے تھے جمعہ کے دن تو ہوا یہ کہ قافلہ مدی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب لپک گئے ادھر اور یہاں تک کہ آپ کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا جن میں ابو بکر اور عمر بھی تھے وہ باقی رہ گئے تو اس طرح جابر ابن عبداللہ کا نام مل گیا ابو بکر اور عمر ربی اللہ عنہ سیرت کی کتابوں کے اندر نام پورے مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان او عن منصور ان عن امرابن مر ابی عبید ان عجره قال دخل المسد و عبدالرحمان ابل ام الحکم یکقت بقائدن فقال عن ضرو الحاد الخبیسی یکتبقن وکال اللہ تعالی و اظہار و ترف کا قما یاد ہوگا یہ مسئلہ چل رہا ہے خطبہ جمعہ کا بات یہ آئی تھی کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا سنت ہے اور دو خطبے ہونے چاہیے اور بیچ میں بیٹھنا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ شبافے کے نزدیک تو کھڑا ہونا واجب ہے عناصیہ کے نزدیک بیٹھنا مکرو ہے خطبہ تو ہو جائے گا مگر مکرو ہوگا شبافے کے نزدیک سر کے واجب کے وجہ سے خطبہ ہی نہیں ہوگا اگر بیٹھ کر دیا گیا تو لیکن یہ حدیث جو آ رہی ہے اس سے بیٹھنے کی کراہٹ ناپسندیدگی اور کھڑے ہونے کا اہتمام اور اہمیت جو ہے شریعت میں خطبے کے تعلق سے وہ سامنے آتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث کجت ہو امام شفاف رحم اللہ کے لیے روایت یہ ہے کہ کاب نے حاضر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مسجد میں کون سی مسجد میں ہو سکتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ہی مسجد نبوی کے اندر ہی ہوا ہو یا کسی اور جگہ بظاہر یہی ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں وہاں اس وقت گورنر تھے عبد الرحمن ابن ام الحکم بنو میاں کا دور ہے تو عبد الرحمن ابن ام الحکم جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے بیٹھ کر تو صحابی بن عاجرہ جب مسجد میں پہنچے دیکھا کہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس حبیث کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وئی زار تجارت اول بن پبرو الحا و رقو کا خا تو میں نے یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے حدیث میں میں نے کہا تھا کہ ایمان مسلم اس آیت کو اس لیے لا رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ بتانا یہ کہ قرآن حدیث میں لفظ ہے قا ایمن کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہاں کو چھوڑ کھڑا چھوڑ کر چلے گئے تو کا کہتے کافی تھا قائمن فرمانا قرآن شریف میں اس کا مطلب یہ قیام جو ہے وہ خطبے میں یہ خاص اس کا اس کی اہمیت ہے تو صحابی نے یہ بات کہی کہ قرآن شریف میں لفظ وطرقو کا قائمن تو کھڑا کھڑے ہونے, ہونے کی بات ہے خطبے میں اور یہ جو ہے گورنر صاحب بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں تو یہ وہ دور تھا کہ سنتوں کا ترک ان کے نزدیک اتنا بھاری تھا کہ آج ہم جس دور میں ہیں ہمارے نزدیک تو فرائض بھی چھوڑ جائیں تو ماتھے پہ بل نہیں آئے اس لیے ابن حاجرا نے گورنر کی گورنری تک کی رعایت نہیں کی اور پکار کر یہ کہا کہ یہ خبیث کو دیکھو کہ یہ خود بیٹھ کر دے رہا ارے بھائی ممبر پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا گورنر کو اہتمام کرنا چاہیے یہ اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے واحد الحسن ابن علی الحلوانی قال حدثنا ابو تو قال حدثنا آبیا و ابن السلام یعنی اخاہ انہو سمع ابا سلام قال حدس الحکم ابن مینا عبد اللہ ابن عمر عبد اللہ ابن عمر وابح دس ان سم آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من آبادی اقوام عبد الله ابن <تصفيق> عمر اور ابو حریر رضی اللہ عنہما دونوں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں رابع حکم ابن مینا کہ ان دونوں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کے اوپر اعلی آواز ممبر کی لکڑیوں پر جو لکڑیے کا ممبر تھا چونکہ اس پر کھڑے ہوئے فرماتے سنا کہ آپ ممبر پر کھڑے ہو کر یہ فرما رہتے رہے تھے اور مضمون یہ بتلا رہا ہے کہ آپ نے جمعہ کے خودگئی میں یہ بات فرمائی ہوگی کہ لوگ جمعوں کے چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں حکم کسی عمل کا چاہے کچھ بھی ہو لیکن اس عمل کے اندر کوئی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے کرنے کا یہ فائدہ اور نہ کرنے کا وبال بڑا زیادہ ہوتا ہے تو جمعہ جو ہے یوں تو واجب ہے لیکن اس کی ایسی کچھ خصوصیات ہیں کہ اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں کہ اگر مسلمان کوئی چھوڑتا رہے جمعہ کا خطبات پھر مشکل ہے کہ اس دین کی اور باتیں جو ہیں اس کا اہتمام وہ کرے گا جو جمعہ کا اہتمام نہیں کر رہا ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ تو لوگ رک جائیں جمعوں کو چھوڑنے سے ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر ضرور لگائیں گے اور پھر یہ ضرور غافلین میں سے ہو جائیں گے حدثنا حسن ابن الربی وابو بکر ابنبی شعیبہ کالا حد دسنا ابو الحبسما قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان جاگر رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانی ہوتا تھا قصد کا مطلب ہوتا ہے نہ زیادہ نہ کم نہ لمبا نہ بہت مختصر یہ ہے قصد کے مطلب کہ درمیانی یہ تھا آپ کا معمول مبارک تو لمبی چوڑی تقریریں نہیں ہوتی تھی اور نہ بہت لمبی نماز ہوتی تھی مراد لمبی نماز نہ ہونے کا جیسے فجر کی نماز ہوتی یہ مطلب بھی نہیں کہ صاحب جیسے آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تقریر تو ہے آدھا آدھا گھنٹے کی بلکہ پون گھنٹے کی اور اسی کو لوگوں نے خطبہ قرار دے لیا اور نماز کا جب وقت آیا کہنے کے کہ بھئی ابا اب بہت تھوڑا رہ گیا بلاسر اور نہ نہ پڑو چھٹی نماز کی اہمیت اس سے کم ہو گئی وہ غلط ہے تو نماز اور خطبہ جو ہے دونوں اہم ہے اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو اصل تو نماز ہی ہے اس لیے نماز کی اہمیت برقرار رہنی چاہیے یہاں تو یہ کہ خطبہ اور نماز دونوں درمیانی ہے لیکن آگے جو حدیث ائے گی اس سے اور کھلے گی انشاءاللہ میں وہیں بتلاؤں گا کچھ واذ اسنی محمد المصنہ قال حدثنا عبد ابن عبد المجيد عن جعفر ابن محمد عن ابي انجبير ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيشين يقول صبحكم مساكم ويقول بعيست أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصباعي السباب والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل بضعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضيانه الیا و عبد اللہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور آپ کی آواز بلند ہوتی تھی اور آپ کا غصہ جو ہے وہ, وہ اس میں شدت پیدا ہو جاتی تھی یعنی جوش آپ میں آ جاتا تھا خطبہ دینے کے وقت میں یہ مطلب ہے اور ایسا ہوتا تھا جیسے آپ کسی لشکر کے سے ڈرا رہے ہوں کہ ایک دشمن کا لشکر اب آیا چاہتا آیا چاہتا ہے تو ایسی حالت آپ کی ہوتی تھی اور فرماتے دیکھا سب حاکمت سا حکم یعنی مطلب جیسے بھائی اب صبح کو آ جائے گا وہ صبح صبح آ رہا ہے دیکھو شام تک پہنچ رہا ہے جیسے کوئی کہے یہ حالت آپ کی ہوتی تھی تو قیامت یہ ڈرانا کہیں کا تھا قیامت سے کچھ پتہ نہیں کل کی صبح ہم کو نصیب ہوگی نہیں ہم کو نہیں معلوم کیا آج شام کو دنیا میں رہنے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا قیامت کا جو کچھ معلوم نہیں کب آ جائے تو یہ آپ ڈرایا کرتے تھے اور فرماتے تھے میں میری بےست اور قیامت اس طرح سے ہے ویک رینو بے نہ صباب بل صبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں وسطی درمیان کی یہ انگلی کو تو آپ اس طرح ملا کر فرمایا کرتے تھے کہ میں میری بےست اور قیامت اس طرح سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ جیسے اس انگلی کے بعد دوسری انگلی یہی ہے بیچ میں کوئی اور انگلی نہیں تو یہ مطلب ہے کہ میرے بعد اب قیامت ہی کو آنا ہے مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ بس کل کوئی آ رہی مطلب یہ آخری نبی میں آ چکا ہوں اور تم آخری امت ہو اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں کوئی اور امت آنے والی نہیں اسی میری ہی نبوت کے زمانے میں اور اسی امت کے اوپر قیامت برپا ہوگی اب اس امت کی عمر کتنی ہے کتنا زمانہ ہے نہیں معلوم اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت جو ہیں وہ اس طرح ہیں میری بے اور قیامت اور فرماتے تھے کہ بعد حمد و سلاحت کے بہترین بات کتاب اللہ ہے اور سب سے اچھی ہدایت وہ ہدایت ہے رہنمائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے اور بدترین چیز جو ہے وہ جو ہے دین کے اندر یا ہدایت میں جو نئی چیز گھڑ لی جائے اور وکلبد آتین ضلع اور دین کے اندر ہر نئی بات گمراہی ہے پھر آپ فرماتے کہ میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے زیادہ میں اس کا حق میرے یا حقدار ہوں یا میرے اوپر حق ایک مومن کا اب اس کی جان سے زیادہ ہے فرمایا کہ جس نے مال چھوڑا تو وہ مال تو اس کے اپنے گھر والوں کے لیے ہے اور جس نے قرضہ چھوڑا اور یہ کوئی اور مطالبے چھوڑے وہ میرے ذمہ ہے یہ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فرمانا اس وقت تھا جب مال غنیمت آنے شروع ہو گئے تھے اور ان کی تقسیم مسلمانوں میں ہونے لگی تھی اس وقت آپ نے یہ بات فرمائی جو مسلمان مال چھوڑے وہ اس کے گھر والوں کا جس کے ذمہ قرضہ ہو اس حالت میں مر جائے اس کا ذمہ دار میں ہوں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اسلامیہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایسے مسلمان کے حقوق ادا کیے جائیں گے کہ جو اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکا اور اس کی موت آ گئی تو حکومت اس کے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کرے یہ اسلامی حکومت کے یہی اصل میں فرائض اور واجبات میں ہیں کہ لوگ اس ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے کھانے رہنے کپڑے جو ضروریات زندگی ہیں ان کی کفالت کا کفالت جو ہے وہ حکومت کا ذمے ہے اور ان کے انتظام کرنا حکومت کے ذمے جو بھی اس کے وسائل اور ذرائع ہیں ان کو ایمانداری کے ساتھ اس طرح سے استعمال کر دیا جائے کہ ہر آدمی تک وہ چیز پہنچ جائے کہ جس کے لیے اللہ نے وہ چیز رکھی ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تو یہ آپ نے اس لیے فرمایا تو خطبہ کا انداز معلوم ہو گیا کہ خطبے میں لوگوں کو قیامت سے اور ان کے انجام سے ڈرانا اور جوش اور جذبے کے ساتھ بات کہنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے عبد, عبد بن حمید قال حدثنا خالد بن مخلت قالحدنی سلیمان ابن بلال قال حدسنی جعفر ابن محمد نبی سمیت و جابر ابن عبداللہ یقول قن خُدبۃنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجم یاحمد اللہ علیہ علیہ وقت علیٰ حدیث بھی مسلی جابر ابن عبداللہ کی حدیث پہلے ابھی آئی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جو ہوتا تھا جمعہ کے دن اس میں آپ اللہ کے ہم بیان کرتے اور اللہ کے تعریف کرتے جیسے الحمدللہ نحمدو و نستعینو وغیرہ اس طرح کے الفاظ سے پھر اس کے بعد آپ جو بھی بات کہنی ہوتی تھی اس کے بعد فرماتے اور آپ کے آواز بلند ہوتی تھی وحدثنا ابو بکر ابن ابو عصیب قال احدثنا وکیعن سفیان جعفرن ابیعن جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختب الناس یحمد اللہ ویسن علی بما ہوا اہلو ثم یقور معدی اللہ و فلاح مد اللہ و میب الفلاحی اللہ و خیر الحدیث کتاب اللہ ثاق الحدیث بھی مصر حدیث صقطی، یہ <سلام> بھی جاب رضی اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خود دیا کرتے تھے اللہ کی حمد بیان کرتے اور تعریف کرتے اللہ کی جس کا کہ وہ حق مستحق ہے یعنی اللہ کی شان کے مناسب اور پھر آپ فرماتے جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں اور جس کو اللہ بے رہ کر دے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں اور بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور پھر جیسا اوپر مضمون آیا وہ مضمون آپ فرماتے اساف ابن ابراہیم و محمد ابن مسن قلعہ عبد قال ابن مسنى حدثني عبدالعلى وهو ابن همم أبو همم قال حدثنا داوود عن أمر بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد الشنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع صفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديه قال فلاقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نأحمده ونستعينه من يهدي لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شديك له وأن محمد عبده ورسوله أما بعد قال فقال آئذ علي كلماتك هؤلاء فآآدهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلاس مرات کالا فکال لقل وقول وقل وقول وکولا مثلا کلیمات مثل بہر کالا فکال اباسلام کال فبا یا فقال رسول اللہ قومی کالا والا قومی یہ جو حدیث میں ابھی اوپر آیا یہ آپ خطبہ پڑھتے تھے تو خطبہ جو پڑھ جاتا الحمد للہ و ونستین پڑھنے کو لو بعض دفعہ یہ اس حدیث کو خاص طور پر لوگوں کو سننا چاہیے جو پتہ نہیں اپنے دماغ سے نئی نئی چیزیں ہی نکالتے ہیں یہ کوئی اہم بڑی بات نہیں ہے خطبے کے اندر الحمدللہ نحمدو نحمد و نستعین اس کے بجائے کچھ اور لفظ کہہ دیں گے یا نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلے اپنا تقریر شروع ہوئی دیکھیے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا اہم کتنے اہم ہیں یہ الفاظ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کا نام ہے مکہ میں آیا یہ زمانہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کا یہ شخص جو ہے شنوہ جو ایک بہت بڑی برادری اس کا ایک قبیر شاخ ازد یہ اس کا تھا گویا مطلب نز کے علاقے سے آیا تھا اور یہ جنات سے جھاڑ پھونک کر کے علاج کیا کرتا تھا کسی بس جن بھوت آ جائے وہ جھاڑ پھونک کر کے علاج کر دیا کرتا تھا تو جب یہ آیا تو اس نے مکے والے جو تھے ان میں بعض بیوقوفوں سے یا کہتے سنا کہ محمد جو ہے وہ دیوانے ہیں بعض مکے کے جو پاگل خود ہی بے تھے وہ ان سے سنا کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ محمد مجنون ہے دیوانہ ہے اس نے اس آدمی نے یوں کہا میں اگر اس آدمی کو دیکھ لوں شاید اللہ میرے ہاتھ سے اس کو شفا دے دے جب لوگ کہہ رہے ہیں واقعی دیوانہ ہے تو میں جا کر اس کا علاج کروں تو شاید اس کو آرام ہو جائے تو یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ ملا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے دماغ اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان جنات سے اور ان روحوں سے ہواوں سے جو میں علاج کرتا ہوں جھاڑ پھونک کر کے اللہ نے میرے ہاتھ پہ شفا رکھی ہے جس کو بھی وہ چاہتے ہیں شفا دیتے ہیں میرے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ تم کو دیوانہ کہہ رہے ہیں پاگل کہہ رہے ہیں تم پہ ابھی اگر کچھ جادو وادو یا جن بھوت کا سایہ ہو تو میں عراج کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ شریف اللہ ون محمد رسول الماباد یہ آپ نے فرمایا مانا سب کو معلوم ہے کہ بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اسی کی اسے مدد چاہتے ہیں جس کی اللہ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی بیراہ کرنے والا نہیں اور جس کو اللہ راستہ نہ دے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کسی سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے فرمایا اس نے کہا ذرا اپنی یہ بات جو آپ نے کہی پھر سے کہیے گا اس نے کہا آپ نے تین مرتبہ یہ الفاظ دوہرا ہے اس نے کہا کہ میں نے کہنوں جادوگروں اور شاعروں کی باتیں میں نے بہت سنی ہے ایسے الفاظ میں نے کبھی نہیں سنی یہ بات یہ جو تم نے بات کہی ہے یہ تو سمندروں کی لہروں تک پہنچ رہی بات ہے یہ اس نے کہی اور اس کے بعد اس نے کہا آپ ہاتھ لائیے میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں چنانچہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت فرمائی اور آپ نے فرمایا یہ بیعت تم سے ہی نہیں تمہارے جو برادری ہے اس کے لیے بھی اس نے کہا کہ ہاں میں اپنی برادری کی طرف سے بیعت کرتا ہوں تو یہ الفاظ جو ہیں آج ہمارے لیے ان کی کیا قیمت تو اس لیے ہم چھوڑ دیتے آیا؟ لیکن جو اس کی حقیقتوں کو جو جانتے تھے انہوں نے ان کی زندگیوں میں اس سے انقلاب آیا ہے اچھا تو ابھی با حدیث باقی ہے اس کے بعد کال فباس رسول اللہ صلاح سرو ہی فکال فقال قوم و دما تو اب یہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی سریا ایک چھوٹی جماعت کو جو جہاد کے لیے تو وہ آپ نے بھیجی ان کا گزر ہوا اس دماغ جو یہ شخص جس کا ذکر آیا ابھی ان کی برادری ان کے خاندان یہ محلے کے سامنے سے یہ لوگ گزرے یہ مجاہدین گزر گئے تو جو ان کا کمانڈر تھا اس لشکر کا اس نے کہا کیوں جی تم نے کوئی چیز لی ہے وہاں سے یہ جو جس محلے اور برادری سے تم گزرے ہو تمہارے پاس کوئی چیز آئی وہاں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہاں لوٹا ایک ملا مجھے وہاں سے مت اس برتن کو کہتے ہیں جس میں وضو کا پانی ہوتا ہے اس لیے میں لوٹا کہہ رہا ہوں ہاں ایک لوٹا ملا مجھے تو کمانڈر نے کہا کہ واپس دو اس لیے کہ یہ دماغ کی قوم ہے تمہیں نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں یہ وہ دماغ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اپنے اور اپنے تمام پورے قبیلے کے واسطے اس لیے جا کر ان کو لوٹا واپس دے دو حدثني سريه بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر نبينا عن, عن فاصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عن مار فأوجز وأبلغ فلما نظر قلنا يا أبا اليغضان قد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وقصر الخطبة وإن من البيان السحراء یہ ابو وائل کہتے ہیں کہ امان ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا یہ بصرے کا واقعہ معلوم ہوتا ہے امان ابن یاسر صرف اور بصرے کی طرف تشریف لے گئے تھے تو وہی خطبہ دیا ہوگا تو خطبہ دیا بہت اچھا خطبہ بلیغ اور بڑا مختصر بہت مختصر خطبہ اور بلی خطبہ تھا مطلب یہ کہ اس میں باتیں آگئیں جب اترے تو ہم نے کہا کہ اے ابولی افزان یہ ان کی کنیت ہے آپ نے بہت مختصر اور بہت اچھا خطبہ دیا آپ تھوڑا آرام کر لیتے مطلب یہ کہ آرام سے آپ خُطبہ دیتے بہت ہی آپ نے بہت ہی مختصر آپ نے خطبہ دیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آدمی کی نماز کا لمبہ ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا یہ اس کے دین کے اندر سمجھ کی علامت ہے فخ کہتے ہیں کہ دین کے اندر سمجھ ہو تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس آدمی میں دین کی سمجھ آ گئی ہے وہ جان گیا اس بات کو کس چیز کو مختصر ہونا چاہیے کس چیز کو طویل ہونا چاہیے تو آپ نے فرمایا نماز کو لمبی کیا کرو اور خطبے کو مختصر کیا کرو وہ ان نمن بیان ہے صحرا <سِحرَة> اور بیان تو جو ہے اس کے اندر ایک جادو کا کام کر سکتا ہے تو کوئی کیا مطلب ہوا لمبی چوڑی تقریری کرنے کی کیا ضرورت ہے مختصر بات کہو جو ضروری ہے وہ بات کہی جائے اب جادو کر کیا لمبا چوڑا پوری کتاب چھوڑی پڑتا ہے الفاظ کا تو کھیل ہے تو الفاظ کی جوڑ بند سے جو وہ جادو بن جاتا ہے ایک خطیب خطبہ دے الفاظ مختصر ہوں کام کی بات کہی جائے پھر نماز لمبی ہو یہ ہونی چاہیے بات انشاءاللہ ابھی مضمون باقی ہے تو اور حدیث آ رہی آئندہ صلی اللہ و رسول فقط رشد ومن منگ ما فقد ماں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیب انت قل ومن کل ومنگ قال ابن بن فقد غبیہ ادیب نے حاطم ربی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ ایک ایک شخص نے خطبہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو سکتا ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں الحمد للہ پڑھیں ایسا کوئی خطب پڑھا ہو یا کسی کا نکاح پڑھا ہو جو بھی ہے اس نے خطبہ پڑھا تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں یہ الفاظ پڑھے معیوط اللہ و رسول فقط رشد و مین یاسیماں فقط کہ جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو ہدایت پا گیا اور جس نے ان دونوں کی توجہ اس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا بھٹک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو, تو برا خطیب ہے مطلب یہ کہ اچھے الفاظ میں خطبہ نہیں دیا آپ نے فرمایا کہ یوں کہو وہ یاس اللہ و تو جس طرح سے یوں کہا تھا کہ وہ اللہ و رسول اسی طرح سے یوں بھی کہو کہ ومئی یاس اللہ و رسول ووم کیوں کر دیا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ہدایت پا گیا اور اللہ اور رسول کی جس میں نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا تم نے ان دونوں کی کیوں کہا اس میں دراصل یہ مطلب نہیں کہ ناجائز ہے کہنا وہ میں اس بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی بہت سے لوگ خطبہ دیتے ہیں رومیاسی ہما کہتے ہیں تو ان پر فتوا نہیں لگا دیں جا کر کہ صاحب وہ تو حدیث میں آیا تھا بات یہ ہے کہ دراصل آپ کو اس کی اصلاح کرنی تھی کیونکہ عقیدہ آ, آ, کہ بننے کا وقت ہے یہ اس واسطے ذہنوں میں اس بات کو جمانہ مقصود ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کو ایک درجے میں نہ لے من گمن یاسیما ان دونوں کی نافر ایسا ہوگیا جیسے دونوں ایک درجے میں آنے کہ اللہ کا مقام جو ہے وہ اس کے برابر کون آ سکتا ہے رسول بھی نہیں آئے گا اس لیے وہ یاس اللہ و رسول اگر سے فرمانی رسول کی بھی گمراہی کا سبب ہے مگر پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کو الگ الگ بیان کرو ایک ساتھ نہیں تاکہ جس میں مساوات اور برابری کا شبہ نہ ہو جائے دراصل یہ تھی وہ بات تو میں نے کہا کہ آپ نے اس وجہ سے منع فرمایا یہ ممانیت جو ہے دراصل مسلحت کی وجہ سے اب اگر یہ ہو کہ بھائی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اللہ اور رسول کے اندر فرق جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا اس کہنے میں اس کی مثال میں دوں گا اور اسی کو دراصل کہتے ہیں تفقو کہ فقہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی حدیث میں ایک بات آ رہی ہے تو سوال یہ کہ کیا منشا ہے حدیث کا کیا منشا ہے آیت کا اس پر نظر جاتی ہے پقی کی تو اس میں ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں جس سے سمجھ میں آ جائے گا مسئلہ ایک دفعہ آپ تصریف لائے صحابہ کھڑے ہو گئے آپ کے اعزاز میں اکرام میں احترام میں کھڑے ہو گئے آپ نے منع فرمایا لا لاتقوب اوکل تم لوگ ایسے مت کھڑے ہوا کرو جیسے اجمی لوگ یہاں کر ہے کہ صاحب جہاں کوئی بڑا تو فوراً کھڑے ہو گئے سلام کر رہے تو جھپ کر کر آدھا بجا لا رہے وغیرہ آپ نے اس سے منع فرمایا کہ لا تقوم و کل عاجم اجمیوں کے اتنا مت کھڑے ہوا کرو تو اس کے معنی کیا ہوئے کسی کے احترام میں کسی کے ریسپیکٹ میں آپ بیٹھے سے کھڑے نہ ہو جائیں کہ کوئی آدمی آیا آپ کھڑے ہو گئے منع فرما دیا صاحب لیکن ایک اور موقع پر کیا ہوا کہ حضرت اگر صادب نے رضی اللہ عنہ کسی ایک خاص مقصد میں اور بنو قرضہ کا مسئلہ تھا تو اس میں ان کو چونکہ حکم تجویز کیا گیا تھا لہذا آپ نے ان کو بلوایا وہ بیمار تھے اور ان کے لیے چلنا پھلنا بھی مشکل ہو رہا تھا اتنی بیماری تھی مگر بہرحال حکم پہنچا ہے تو وہ حاضر ہوئے جس مشکل کے ساتھ وہ آ رہے تھے تو وہ آئے تو آپ نے کیونکہ وہ سردار تھے اپنے قبیلے کے تو بنو جو قبیلہ تھا تو آپ نے ان کے قبیلے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے مسلمانوں میں صحابہ میں آپ نے فرمایا خوب اول سعید اپنے سردار کے واسطے تم کھڑے ہو جاؤ تو آپ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں اب دیکھیں دو حدیثیں ہیں پہلی حدیث میں منع فرمایا کہ تم اجمیوں کی طرح مت کڑے ہوا کرو اور دوسری حدیث آ رہی تو آپ فرما رہے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو یہ بات وہی ہے کہ آپ نے اپنے لیے کھڑا ہونے کو تو منع فرمایا کیونکہ مقصود یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہے سب کو کہ میں رسول ہوں اور مجھ پر ایمان لانا ہے اور بے شک میرے میرا احترام یہ سب کچھ ہونا چاہیے ایمان بغیر احترام کے کی کیسے ہو سکتا ہے لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ یہ اس پر کوئی روک نہ لگائی جائے کوئی پابندی نہ لگائی جائے تو آگے چل کر کے پھر ان میں یہ حد, حد, حد بندی نہ رہے اور حدوں کو پار کر جائیں آپ نے خود فرمائے تترون کما اطرت نسار اور ابن مریم مجھے اتنا مت چڑھاؤ جیسے نسرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو چڑھا دیا تھا خدا کا بیٹا ہی بنا دیا اور خدا بنا دیا دراصل اس بات سے آپ روکنا چاہتے ہیں ورنہ کسی کے ادب اور احترام میں محض کھڑا ہونا جبکہ اس میں کسی عقیدے کی خرابی کو کا دخل نہ ہو اور اس کا کوئی احتمال نہ ہو تو بالکل کوئی حرض نہیں ٹھیک ہے بالکل تو اسی لیے وہاں شاد ابن معذ کے لیے کھڑے ہونے میں عقیدے کی کوئی خرابی کا احتمال تھا ہی آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ جب بڑا ایک آدمی آیا ہے تو اس کا احترام کرو تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل میں مصلحتوں کو اور منشا جو ہے شریعت کی آد السلم کے فرمانے کی اس پر نظر ہونی چاہیے اور یہی اصل میں سکھا کہلاتا ہے تو یہاں آپ نے اس سے روکا تھا ان کو آگے تو خیر وہ ابن عمیر جو راوی ہیں وہ غویہ کا لفظ کہہ رہے ہیں وہاں گواہ کا لگ ہے تو اصل میں یہ تو ایک یہ گرامر کی بات ہے کہ گرامر کے لحاظ سے تو غویہ ہوتا کیونکہ سمیا کے وزن پر لیکن یہ کہ گواہ پڑھا تو اس میں گرامر کی یہ بات ہے کہ آسانی کے لیے یا کے زبر کو وہاں پر منتقل کیا تو دونوں طرح ان روایت حاصل یہ ہوا کہ ابن عمیر کہتے ہیں کہ روایت کیا گیا یہ لفظ غبیہ سے جو اصل ہے اور جو میں نے پڑھا اوپر جو ادیب نے حاتم تو وہ غواہ نقل کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس میں ترمیم کی گئی لفظ کے اندر تو یہ محدثین کی یہ خاص بات یہ ہے کہ اگر لفظ میں بھی فرق ہے اگرچہ یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح تو جو سنا ہے انہوں نے وہ اسی کو نقل کریں گے حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي صيب ويساق الحلوزي جميعا عن ابي عيينه عن ابن عيينه قال قتيبة حدثنا سفيان عن امر سمع ف يخبر عن صفوان بن يالا عن ابي انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادى يا مالك <تصفيق> صفوان ابن یعلا اپنے والد یعلا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر پڑھتے سنا ونا دو یا مالک یہ مطلب ممبر پر آپ خطبہ دے رہے تھے اور خطب میں آپ نے اس عیسایت کو پڑھا ونا دو یا مالک الیکلین ربک کہ وہ لوگ اس روز پکاریں گے کہ اے مالک مالک جو ہے یہ جہنم کا جو نگراں ہے اس کا نام مالک ہے جیسے جنت کا نگراں جو ہے فرشتہ اس کا نام ربوان ہے تو قرآن شریف آیت میں ونا دو یا مالک الیغ علی نبک قالین نکمہ کے معلوم ہوا کہ وہ جہنم کے اندر ہیں لیکن ابھی ان کو وہاں ڈالا وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی ہم کو یہاں رکھا گیا جیسے جیل خانے میں یا اس میں کیا بولتے ہیں لاکر میں جیسے رکھ دیتے ہیں لاکر ہی گئی انگلش میں جیسے لاکر میں لے جا کے رکھ دیتے ہیں مجرم کو تو فیصلہ جب بھی ہوگا ہوگا وہ یہ سمجھے کہ جاننے میں ابھی ہمارا ہم کو یہاں ڈال دیا ہے ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے تو پکاریں گے وہ کہیں گے مالک ہمارے رب ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے مطلب یہ کہ جو فیصلہ ہونا ہو جائے کالینکما کے سون تو مالک کہیں گے ٹھہرے رہو ٹھہرے رہو تم اسی, ج... اسی جہنم میں تو یہ آیت پڑھی آپ نے مطلب یہ ہے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کے خطبے جو ہیں ان میں دراصل آ... قیامت اور جہنم کے حول نہ اور جنت کی نعمتیں ان کا ہی ذکر ہوتا تھا تمام خطبات آپ کے اسی طرح کی آیتوں اور مضمون پر مشتمل ہوتا تھا خطبہ جمعہ کے لوگوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہونا یہ ہے تو میں, میں نے پہلے پچھلے درس میں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آگے بتلاؤں گا تو بھی ایک اور حدیث پڑ تو پھر میں عرض کرتا ہوں واحد عبد عبداللہ اکن عبد الرحمان ادارے میں خال اخبر یا ابن الحسن قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن عن يحيى بن سعيد عن امره بنت عبد الرحمن عن اختن لامر قالت اخذت قاف والقران المزيد من فيء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه وهو يقرا بها على المنبر في كل جمعه <تصفيق> بنت عبد الرحمن اپنی ایک بہن سے روایت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے قاف والقرآن المجید یہ صورت ہے دو رخو کی قرآن شریف میں آپ دیکھیں تو تین صفحے ہیں یہ تو یہ پوری صورت قرآن یہ ہے قاف والقرآن المجید میں نے یہ صورت لی ہے یعنی لی کا مطلب یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یعنی آپ کے زبان مبارک سے سن کر جمعہ کے دن اور وہ اس کو ممبر پر ہر جمعہ میں پڑھا کرتے تھے یہ امرا کی بہن جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں دوسری حدیث وہ حدسنی ابو پائے قال اخبر نا ابن وحاب انیاب ایوب ان سعید ان امرا ان عبد علی عبدالرحمن یہ سنت کا فرق حدیث ہوئی ہے حد دسنی محمد ابن البشار قالح حدنا محمد بن جعفر قال قالحتسنا شوبان خوب ابان اب اللہ ابن محمد ابن بنت حالث ابن النومان قالت ما کالت قاف الا من فعی رسول اللہ عصلہ وسلم یخب بحاق اللہ جمات کالت و کانا تنورا و تنور رسول اللہ واحد یہ محمد ابن مان حالثہ ابن النومان کی بیٹی جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں بنت ابن نومان یہ حدیث اور کتابوں میں بھی آئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے حفظ کیا وہ جو وہاں تھا اور دوسری اس روایت میں امرا کی بہن جو روایت کر رہی تھی افستو کا ہے اور یہاں حفظ تو اور پھر ما ماں ہفست ماں ہفت اللہ مطلب کیا ہوتا ہے بالکل اس کو حس کر کے بیان کرنا میں نے تو اس کے سوا اور کہیں کیا ہی نہیں یہ ہے مطلب میں نے تو قعف کو صرف حفظ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سن کر کہ آپ اس کو خود اس صورت کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے ہر جمعہ اور یہ یوں بھی کہتی ہیں بنت حالثہ کہ ہمارا تنور تن اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور تن ایک ہی تھا تنور تن جہاں روٹیاں پکتی تو اصل میں یہ شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کبھی کہ پرانے زمانے کے اندر جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوا کرتی تھیں وہاں ہر گھر کے اندر روٹی پکانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا تو اب توا رکھو اور یہ کرو وہ کرو تو یہ باریک روٹیاں ان کو کون پکانے بیٹھے وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ محلے کے اندر کسی کوئی ایک دکاندار جو ہے یا اس کا یہی کاروبار ہے خالی تنور اس کی ہاں ہے محلے بھر کے لوگ آتے اور اپنی روٹیاں وہاں سے لگوا کر کے آٹے لے جا کر دے دیا اور وہاں سے روٹیاں لگ تیار بنا دی اس نے یہ تندور اس مقصد کے لیے ہوتا تھا تو یہ کہتی کہ آپ کا اور ہمارا تندور ایک ہی تھا یہ مطلب یہ کہ آپ کی بھی روٹیاں وہیں پکتی تھیں ہماری بھی روٹیاں وہیں پکتی تھیں اور میں بہت قریب تھی تو اس واسطے جب آپ خُطبہ دیا کرتے تھے میں اپنے کانوں سے وہ خطبہ سنتی تھی اور مجھے یاد ہو گئی وہ صورت اس طرح یہ ہے اصل مقصد اس کا لیکن اس سے بات کیا سمجھ رہا <تصفح> میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ قاف القرآن مجید دو روکوں کی تین صفوں پر مشتمل ایک صورت ہے اس کا مطلب ایک لمبی صورت ہے اگرچہ ان،, ان, لمبی صورت، ان لمبی صورتوں میں نہیں آتی کہ جس کو واقعی لمبی صورت اختوال جن کو کہتے ہیں مئین اور دوسری مطلب کیا ہے کہ یہ وہ سورتیں کہ جن کو فجر کی نماز میں آ, پوری پوری پڑھ لیا جائے یا آدھی ایک رکعت میں آدھی ایک رکعت میں پڑھ لی جائے لمبی سورتیں سفے کی ایک تو یہ ہوا کہ آپ اس سورت کو خطبے کے اندر پڑھ رہے ہیں تو مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے جیسے کوئی خطیب ایک آدھی آیت پڑھ دیتا ہے ریفرنس میں لمبی چوڑی تقریر ہو رہی ہے تو یہ خیال نہ کیا جائے اتنی لمبی سورت ہے اور آپ خطبے میں پڑھتے ہیں تو اور خطبے کے بارے میں یہ بات آ چکی ہے حدیث کے اندر کہ یہ ایک آدمی کے دین میں سمجھ داری کی علامت ہے کہ اس کا خطبہ مختصر اور نماز صبیر ہو تو آپ فرمانے فاطیل الصلاح و افسرو الخطبہ کہ نماز کو لمبا کرو اور خطبہ کو مختصر کرو تو آپ کا خطبہ لازمن مختصر ہوتا تھا نماز کے مقابلے میں اب ان دونوں باتوں کو ملایا جائے تو یوں سمجھ آئے گی بات کہ آپ جو ہیں خطبہ مسنونہ پڑھ کر کے الحمدللہ انامد اعمد ونسوین اور اس کے بعد اکثر اگر ہر جمعہ میں نہیں لیکن اکثر تو اس صحابیہ کے کہنے کا مانا جو ہے کہ ہر جمعہ میں مطلب یہ کہ اور خطبات بھی ہیں وہ بھی مختصر ہیں تو آپ اکثر جمعہ کے اندر سورہ قاب کی تلاوت کر دیتے اور بس اور کوئی کوئی تقریر نہیں اس کے ساتھ تو میں نے بات ابھی بتلائی تھی کہ آپ کے خطبات جمعہ کے اندر دراصل آخرت ہی کا مضمون ہوتا تھا تیراکی لوگوں کے اندر فکر آخرت پیدا ہو یہ تو ہے خطبات النبی صلی اللہ علیہ وسلم حال خدا جانے کہاں سے آج لوگوں نے یہ بات کو جو ہے یہ پھیلایا ہے اور اس پر اصرار ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے واسطے یہ تو میرے سمجھ میں ہی نہیں آئی بات کہاں سے نکال کرائے سوائے اس کے کہ اپنے دماغ کی یہ ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں خطبہ جو ہے از ذکر قرآن شریف نے کہا ہے صرف نصیحت کے واسطے اور مسجد کے ممبر پر جو نصیحت ہوگی وہ آخرت کے مضمون سے بہتر اور کوئی نصیحت ہو ہی نہیں سکتی کہ لوگوں کے اندر فکر آخرت پیدا ہو یعنی نہیں کہ ہر وقت دنیا دنیا دنیا دنیا دنیا جو ہے دنیا کے مسائل اس کے واسطے تو اور میدان پڑے میں وہاں جا کر بات کر لوں کون منع کرتا ہے لیکن جمعہ کا دن جو خاص دن ہے اللہ نے اس کو خاص دن بنایا اس دن جو خطبہ ہو ممبر پر جس خطبے کی حقیقت یہ ہے یا یوں کہ حیثیت یہ ہے کہ ساتھ دو رکتیں کم کر کے خطبہ رکھا گیا وہاں سبحان اللہ دنیا کے سارے مضامین جو ہیں ساری پالیٹکس اور سارے معاشی اور معاشرتی مسائل آئیں اور نہیں آئے تو آخرت کا مضمون نہ آئے یہ کہاں سے آخر لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ حدیث ہیں آپ سامنے ہیں ان میں کہاں یہ بات آ رہی ہے تو نسیح شریف نے اس کو ذکر کہا خطبے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جو ہے اچھا وہ آپ ہی کا نہیں خلف راشدین نے آخر اتنے سال حکومت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ سوا دو سال ڈھائی سال ان کی خلافت ہے عضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دس سال ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی یوں سمجھیے کہ تیس سال کی یہ خلافت راشدہ میں ایک خطیف ایک خلیف راشد کی بھی خطبہ ایسا نہیں ہوا کہ صاحب اس میں فکر آخرت کے بجائے اور مضامین ہوں چلیے آپ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت لمیٹڈ کمیونٹی تھی تو اس بات اور مسائل محدود تھے لیکن خلافت راشدہ میں تو دیکھ لیجئے کہاں سے کہاں مسئلے پہنچ چکے لیکن یہ خطب جمعہ کے اندر جو ہے اس میں سوائے آخرت کے مضمون کے اور کوئی مضمون نہیں ہوتا تھا اسی واسطے اتنا احتمال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک متابل حدیث کی کتاب میں لیکن یہ روایت ہے کہ تمی میں داری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آج جب ترسیف لائیں تو اس سے پہلے جو وقت ہے میں جمعہ کے دن میں کچھ لوگوں کو میں وہ کچھ میں واضح کہا تھا اور تمہار نہیں مانتے تھے آخر انہوں نے تین چار دفعہ کہا تو اور تمہار نے پوچھا تم کیا بیان کرو گے تو انہوں نے کہا میں قرآن شریف کے آیت کی تفسیر کروں گا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا ہارا جائے تو ان کو ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی اور آدمی جمعہ کے دن بیٹھ کر کے دنیا کی جہاں کی تقریریں اور وہاں تجاویز پاس ہو رہی ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں اور اللہ اکبر اور نعرے تکبیر بند نہ ہو رہے ہیں یہ سب کھیل نہ ہو جائے وہاں جب انہوں نے کہا کہ میں تو قرآن شریف کی آیت کی تفسیر کروں گا انہوں نے کہا اس میں کیا ہارا یہ تو صحیح ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ جمعہ کا وط مسجد وہ اس کام کے لیے ہے کہ وہاں نصیحت ہو فکر آخرت پیدا ہو یہی خطبہ کا مضمون ہونا چاہیے بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عامر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابي محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن ام هشام بنت حادثه بن, بن نومان قالت القت اللہ صلی اللہ یقرات بن تہارنعمان ان کی حدیث پچھلے جو پچھلے اتوار کو بھی میں مختلف صنعتوں سے ان کی حدیث آ رہی ہے تو کہیں تو ان کا نام بتلایا اور کہیں ان کا نام نہیں بتلایا یہاں نام ان کا ذکر ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمارا تنور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور ایک ہی تھا دو سال یا ایک سال اور دوسرے سال کا کچھ حصہ اس کا مدد سے ان کو یہ کہ پورے دو سال نہ صحیح کچھ کم یا تو پورے دو سال یا دو سال سے کچھ کم تو ایک ہی تھا تو اس لیے ہم بہت قریب تھے آپ کے مکان کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو تنور بنا لیتے ہیں تو قرب جوار کے مکانات جو ہیں وہ وہی روٹیاں لگواتے ہیں تو اس طرح سے یہ قریب تھے وہاں تو کہتے ہیں کہ میں نے کاف القرآن المجید یہ سورا لی ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جس کو آپ ہر جمعہ ممبر پر پڑھا کرتے تھے جب آپ خود دیتے تھے لوگوں میں تو یہ حدیث اس مضمون کی آ چکی اور میں بتلا چکا ہوں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی دو باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ قرآن شریف کی آیتوں یا صورت کا پڑھنا کا خطبے میں خطب جمعہ میں یہ بھی جی سنت ہے یہ بات کہ قرآن شریف کی آیتیں آئیں نہیں خطبے میں اگر ایسا ہے یوں نہیں کہیں کہ ناجائز ہے جائز تو ہے لیکن یہ کہ سنت کے مطابق جو خطبہ ہے وہ نہیں ہوگا ناجائز اگر ہوتا کیونکہ یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں آتا ہے ائمہ کے نزدیک اس پر گفتگو ہے کہ خطبے کی مینیمم مقدار جس پر کہ یہ کہا جائے کہ وہ خطبہ جو واجب ہے اس کا وجوب ادا ہو گیا ہے تو وہ مقدار کیا ہے شبافے کے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس کو عرف میں خطبہ کہا جائے کوئی بات کہی جانی چاہیے خطبے کے اندر وہ اتنی بات مختصری ہی کیوں نہ ہو لیکن کوئی پیغام کوئی نصیحت کچھ نہ کچھ آ جانا چاہیے جس کو کہا جائے بھئی ہاں خطبہ دیا گیا ایک عرف میں جس, جس طرح سمجھا جائے کہ ایک صف میں کوئی بات کہی ہے تو اب وہ خطبہ ہو گیا انافیہ کہتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ بھی کہہ دیا ہو گیا خطبہ ان کے پاس دلیل ہے عرض عثمان ندی اللہ عنہ کا کامل انہوں نے تو کہا کہ بھائی عرف جب ہم خطبہ کہتے ہیں تو خطبے کا مطلب کچھ ہونا چاہیے ان انہوں نے کہا کہ بات صحیح ہے مگر یہ کہ عرت عثمان ندی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں اور ان کا عمل جو ہے وہ کبھی بھی خلاف شریعت نہیں ہوگا ورنہ تو پھر ارک امبس وسلمت الخلاف راشدین آپ کا یہ حکم نہ ہو تب جب آپ کا یہ حکم ہے تو خلیفہ راشد کا ہر عمل جو ہے اس کو وہ حجت بن جاتا ہے تو حضرت عثمان نتی اللہ عنہ ایک روز خطبہ دینے کے لیے ممبر پر پہنچے اور صرف الحمد کہا اور اتر گئے بس اتنا ہی ہوا تو اس لیے معلوم ہوا کہ ادنا مقدار الحمدللہ اتنا کہہ دینا بھی ہے لیکن بہار یہ تو امہ کے بیچ میں اس بات پر اختلاف ہے کہ بھائی کتنا لفظ کہہ دینے سے وجوب ادا ہو جاتا ہے جمعہ کا لیکن کچھ نہ کچھ تو آدمی کہے, کہے گا اب کیا کہے اس کے لیے اسی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن شریف کی آیتیں ہونی چاہیے اور قرآن شریف کی آیتیں بھی کون سی ہونی چاہیے اسی حدیث میں یہ بات بھی بتلا دی کہ ایسی آیتیں ہوں اور یہ ایسا مضمون ہو جو قیامت سے متعلق ہو اس لیے کہ سورہ قاف میں قیامتی کا مضمون ہے عظابلسا آخر بڑے یوں کہ یہ مؤثر انداز میں ہے بڑی اس کے ساتھ کے پورے قیامت کے احوال اور احوال جو ہیں وہ ان سب کو ایک صورت کے اندر اس طرح اکٹھا کر دیا کہ اگر آدمی میں ذرا بھی صلاحیت نصیحت کے قبول کرنے کی ہے تو یہ سورت اس پر بہت گہرا اثر کرے اسی لیے آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے تو میں نے گزشتہ اتوار کو یہی بات کہی تھی کہ یہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ نصیحت تو ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن شریف میں اس کو ذکر کہا گیا سورہ الجمعہ کے اندر اور دوسرے آیتوں میں ذکر قرآن شریف کو بھی کہا گیا اننا ذکر انزل